was not to the uh hunt. بیرماعت المبارک داعوان تنظیم مدارس کے ملاؤں کا جواب الجواب اور آل. جناب دل منازر دو دوران گفتگو کے چڑن تعداد سالسا نو بھی یہ فیصلہ شاید کرنا پیا صاحب کے خلاف بولیا جائے اور سارے معنی مقصود اور مراد یہ سن جس طرح کے سیاقو سباق کے اندر الفاظ موجود ہیں کہ جو نصاب تنظیمار سال آدھا یا سکول آدھا ہے یا دو بندی اس سارے نصاب کے خلاف بولیا جائے ان مراد سی یہ جناب نمونا اگر چاہ سو بخو تمحیس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 لیکن تاہم فرا فیل کا مظاہرہ کردیا نا چیز نے تنظیم والیا نانی یعنی منازرے آنے والے یا منازرہ کرا جڑے تنظیمی مولی حضرات ہیں अपनी एक मजीद तहरीर दी कि तस्ता मुताया करो यगर चे तमाम نئی داخل ہونے والی نصابی دے کے اتق نہیں تاہ ہم صرف ایک کتاب مطالعے پاکستان جڑا تنریم اندر شامل کیتا گیا یہ صرف اس چند گلا ہے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 بھائی مواد ان پیش کرنا سی جس مزید تحقیق کر ل اس کا مقصد نہیں سی کہ مناظرہ مناظر جڑا ہال طویل کرنا اور تحریر ذریعے اس مطلب جڑا کوئی فیصلہ نہیں ہو سکیا پہلوں تو بعد فیصلہ لینا ہے اس کا کوئی مقصد نہیں سی کیونکہ فیصلہ تو تقریراں ہو گیا بے سڈا مقصود حاصل ہو گیا بھائی سارا نصاب جڑا ہے وہ ضرور اس چیز کا متقاضی ہے کہ اس خلاف بولیا جائے فیصلہ چکیا لیکن اس باوجود پھر بھی موا پیش کیا بہ نو مزید معلومات حاصل تے وہ اپنا تاثر پیش کرن تے پھر میں مزید اگے جوابات ان تاسرات جہن اس دا جواب دے उन्होंने मुतमैन करा शौकर सियालवी साहब जिड़े उन्होंख पिया भी सू ती मो तो आड़ा एक मुताले इन्हें रस्से का सू मुताले का मौका दौ इस तहत मैं वह तारीर दिली उस तारीर ननदीम मदारे थाले जड़े हैण मॉलवी हजरात उन्हों पढ़े رل کے, کے خالی ہوں شوکت شال بھی نہیں رل کے مدرسہ کرتان دا اکاڈمیا دا دے ابولی حضرات اور دے ادرو ادھر رل کے اچیز دی اس تحریر دا جواب لکھن دی بے فائدہ کوشش کی تی لا حاصل کوشش جس تقیقت سوائے ذلت اور خواری تو کچھ حاصل نہیں ہونا بے انہوں نے وہ تاریر ملے گی اپنی جوابی تاریر تو میں اج کا موضوع رکھے تنظیم ال مدارس वाले मुलाओं का जवाबुल जवाब ज़्वाद। यानी उना जेड़ा मेरा जवाब लिख के गल उस जवाबदार दो नाचीर जवाब संघर्ष बनाता है मुस्तीदार में किसी था अगरचे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 میں آخیا جی میں لکھن کی بجائے موزو لطب جمع تل مبارک اس نو لیا انہوں نے جان جی اس گل تو جس طرح کہ منازرہ تکریری تو تحریری تور دے سن تو مقصد کہ عوام الناس کے اگے حقائق نہ آؤ تاکہ ساری جیڑی ایک مسلوئی جی ساکھ کھڑی ہے عزت بچ جائے لیکن ملاحب اللہ ہمر تحت اللہ تعالی نو منظور سی ہو روک دیا, روک دیا ملاگر کھل گیا اور کھلیا کہ جو سڈا موقف سی سارا سامنے آ گیا اور جو بچا چاہتے سر اللہ تعالی نہ بچن اسی طرح اللہ تعالی نی منظور کہ الا لا جاوے عوام سامنے کیونکہ مسئلہ ہے عوامی عوامی کہ قوم دے بچے عوام الناس دے بچے اور اوامس اس گمراہ کن تو کافر بنا والے نساب اور تعلیم دا شکار ہیں بچے ابھی داخل ہو رہے ہیں سکل مدرسے بھی بھی جب باہر کیا ان دسیا جاوے کہ یار تکو سر تو بچو اپنی اولاد بچاؤ سمجھ آ رہی میری گل کوئی نہ آ رہی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 क्या उन्होंने चेहरे अवाम उन्नास बाल काफर बनते रहे कुफर करते रहे बहस तक लंबी होवे छह महीने साल तक चलती रहे फर्द करो तो क्या साल और छह महीने तक कौम के बच्चे जड़ेफर करते रहे इधरों कर कौम अपने बालां बचावे अपना ईमान बचावे और उधरों मौली जुड़े ने ان شر الا ہو سکتا نے ہدایت دے یا کنڈا کٹ دے وہ خدمہ نو جی بچنے والے نہ بچا بچائی اس نظریے دے تحت نا چیز نے اس نتم جمع المبارک کے اندر بیان چ لیا اور تحریر چن نہیں چھپایا حریرچے مسائل چھپ جانے تھا اور ویسے بھی ابیال علیہ سلاد وقت تسلیم تقریر بیان بیان دے ذریعے لوگ تک گل اپنی پہنچا نے لہٰ سنت یہ ہوئی بنتی سمجھ آ رہی میری گل کوئی نہ ج نا چیز دا تبصرہ جواب دے جواب پیجے دا او جناب جاب کرنے اگرچہ جواب کی ضرورت نہیں کہ جو کچھ لکھیا پیا چدال بل باطل کوئی حقیقت نہیں محل باطل طریقے نال نے نمبر ٹنگن دی کوشش کی تھی. یہ بھی اصا عوام آخ سکیے بھی ساڈا جواب پہنچ گیا ہے सिर्फ जिम्मे नंबर ही टंगी भी दर दा, थे, दा फैक्ट्री का फैक्टरी का मुलाजमत जिन्हें ना काम करना जाके नंबर होकर वापस आ जाता है, जाएगा मकसद आया काम कि सिर्फ नंबर टंग कोशिश की जवाब मैं कश्मीर ध्यान नारे सत सत वारा नवा जन्म लैंड اور ہر جنم دی زندگی دی سو سو سال دی ہوا تو یہ جواب مڑ بھی کد نہیں لیا میں ایک مثال دے دور سے جناب نو کر رہا یہ موضوع تو ہٹ کے مثال دے رہا موضوع کے بیان کرتا ہوں اللہ تعالی دے فضل و وب نہ بہاور پور کا بریلری کا مولوی صاحب مولنا فیض احمد شو صاحب باقی کی نسبت فرق چنگے نہیں. نہیں تے انہاں نے میں آم جہی گل کرتا ہوں دس بھائی حضرت ہے کرنی پاک نے اپنے دند نہیں توڑنے میں اس کی نفی کرتا تھا بے توڑنے دی میں ادھر ضلع بکاڑے تالبن یا ضلع پاسے تقریر سے گیا اتے تقریر کے دوران میں گل کی تھی علی پور چٹھے چٹے مسنوئی نام دہج نا جھوٹے کبراہ پیر سن کوئی وہ او میرے اونجی مخالف سن اس وقت جب میں گل کی تھی تے خلاف ہو, ہو گئے خلاف ہو کے انہوں نے جناب ایک سوال لکھ کے مولنا فیض مدوئے سلسلے میں مطلب ایک ویسی سلسلے کے شرشمار کرتے سن اب نہ میرے کو پوچھا نہ دکھایا جناب جواب لکھ ماریا خاج ویس کرنی کہ شکنی جیا جلسے ابے مینو رسالہ پیش کیا دوستوں بھی آئے میں جدو ویکیا بچ مطالعہ میں سرفی جا مطالعہ میں کیا تو میں آسا آیا کہ اس میرا جواب کی لکھنا ہے ان رسالہ خود میرا جواب ہے کیوں ہر میں اتے بیان بھی کیا کہ تین اس لکھی ہیں پہلے نمبر پہ گلاسال ہے حضرت ویسکرمی نے آپ دند توڑے نے سارے سارے توڑے دوسرے نمبر پہ دلیل منسوری دے نام سے انوان پار کے اگے دتا ہوا ہے کہ حضرت ویسکرمی پاک یہ کام ہویا ہے کہ اس نال نہ ان کے دند اپنے آپ جڑ پہ عجیب گل کو پہلو پہ ہوتا ہے کالا او رسالے دا نام او دندان شکنی کی تاکی کہ دند توڑ کی تاکی توڑنا توڑنا جھڑنا جڑنا جھڑ پین پہ ٹوٹے نہیں جے توڑے گئے تو جھڑے نہیں کئی عجیب گل تیسرے نمبر پہ اگے ہے عبداللہ کر کے کہ لکھا چار دند حضرت چان کے محبت چان کے چار ہی نبی پاکے سن اور نوز باللہ منگالک حضور پاک سرکار نوچ رکھ لیا ہے کہ چار دند مبارک آپ سارے لکھا کہ صرف ایک دند شریف सामने आया टूटा नहीं हूं थोड़ा जहा आप यानी टोटा मुबारक जड़ा हिस्सा मुबारक वो शहीद होयानी जिस न और चमक मच गई और हुसनरानाई दंदरे का भा गया तो हम दसो ईमान न तीन गलां हो गई ए तिर साल گل ہو گئی کہ بتی توڑ ہے دوسری ہو گئی بتی پئی ہے دل پئی ہے اپنے آپ ہی تیسری ہو گئی کہ چار دن توڑے چار گلا رل سکی بندہ جن تقریباً تین ہزار کتاب یا ہزار ڈیڑھ ہزار تین ہزار کتاب لکھ لکش جی ہوں ایمان دسو میں ہوں میں سالن تھوڑا کھاؤ ستھرا کھاؤ کتاب ایک لکھو لکھو چنگی جی چنگا لکھا او پیل سن فراڈیے ہوئے جہل کٹے مچھ ڈنڈے وہ کن ٹے گئے خوش نے لاؤ جی چشتی رب آ گیا اتری دار تارے جمو تھی دکھیدہ تا کلہ فائدہ بدلے کی اللہ تعالی کے فضل نا وہ پہلو ہی او جانچ پڑھ کے کرنے پوری تر ایڈ نہیں تو عزیزم جس طرح فید احمد اویسی صاحب کو جواب نہیں لکھیا گیا الٹا اپنا رد آپ لکھ بیٹھے نے غیر شوری طور پہ اس طرح یہ جو کچھ میرے کو تحریر تنظیم المدارس سالوں کی آئی ہے نا بھی ان جواب نہیں لکھا جواب جب ان بن سکتا ہے حقیقت چنا اپنا رد آپ کر چڈیا سنو گے حیرت گم ہوا فضل گرست ویخیا جی گرسٹ ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے میںچاواں گاج نچاواں گا اللہ دے فضل نال جی میں مداری نیکشن رچا یہ یاد کر سوائے تے چارہ نہیں مت آخر کیا تھا یہ ڈراما رچا کے تیوام و اے تاثر پیدا کر لو گے کہ میاں چیشتی غلط ادرو ان درو سہی نے لیا گا توبہ کی کوئی لوڑ نہ ان جی آخیا سرے آم تو ایلان کرنا پڑناس تا بچن گے اور اللہ تعالی بارگاہ بھی تا بچن گئے دونوں بارگاہ چ با بچ نہیں سکتے ہوں یہ میرے گلا جساں یعنی تقریر کے ذریعے سماپت کر رہے ہو اگر تحریر ہوگی تو یہ کچھ نہیں تتا لگنا اجی رمو میں اس تبصرہ جواب جب تو پہلو سالس دی طرف توجہ جہا خالص اشرف شالوی صاحب منتخب ہوئے سن دی انفو مینو ایک آیا خط وہ خط میرے کول ہے ہن خط ایس تحریر ای جہی میرے کولی تحریر ان آپس تضاد ہے تناز کی تحریر اندر ملوڈیا میرے بیان کردہ کفریات چو کسی ایک شہ ن بھی کفر نہیں کرار دتا تسلیم نہیں کیڑا خط آیا ہے اشرف سیالوی صاحب کی طرفوں انہیں آئے سارے سنی علماء کے نزدیک یہ بالکل کفر ہیں جو آپ نے کفریات بیان کی ہے آآ بولوبہ نم آ رہی نہیں ہوں جا سالس منتخب کیا انہوں نے بھی نہیں بول رہی سالس وہ فیصلہ مناظرے بھی دے گئے اتے بھی یہ دتا ہے اپنے خط کے اندر بھی منازرے نالوں خاتا جڑا ہے یہ بڑا عجیب جہا یعنی فیصلہ یہ بھی تھوڑا قابل سماع ہے تو بائیں سماج بندہ حل کرو میں گلتا کرنا کہ منازرے اندر اگر وہ ای گل کر جاندے کہ واقعی کفریات اور ہے اور جڑے تنظیم والے انبہ کرنی پینی ہے अपने सालिश के फैसले उबंद होना जरूरी पाबंद होना जरूरी सी जड़ा खत गलिया उ फैसला है इसका भी पाबंद होना जरूरी लेकिन हम इन्हों मैं लतीफा सुनाना के मदरसा अनवार लोग मुल्तान आ रहा यह आखिया उ मुफ्ती इकबाल एक है شیف الدیف اوے بنیا بیٹھا اور بچارا علموں بالکل یتیم سمجھو <laughs> <laughs> <laughs> <shamch> یتیم شیف الحیف ہے اور یتیم بھی میں اوی نہیں کہنا میں ثابت سابت گا بچارا یتیم ہے علم تو یتیم ہے بالکل ہوں اس جد یہ گلا سنیا بھی فیصلہ ہو انگ ہے کہ آخ تراہ مین اطلاع پہنچیے سکھا دوست اس جناب شوکل سیالوی فضل چشتی تشرف سیالوی مفتی تیم یہ ہیں سارے پیچھے ایک استاد کے شگرد بننے وہ مولانا سردار احمد صاحب فیصلہ دے شگرد نے इस वास्ते ए आप पास गए इस वास की कोई गल सा नहीं मन जिस भी मैनू सवाल झले हां میں نو سوالات گھلے موقف گھلے میں تحریر کے ذریعے اس کا جواب دیا گا یہ لڑکا ہے محمد عابد عابد نا محمود نام کا لڑکا ہے اوت داخل ہوا ہے ساڈا سنگھی میری تقریر سننے والا سو اتنے داخل ہوا جناب جد پتا لگا بھائی چیشتی تالو کالا تو یہ گل رکھ دی گلا جدو چڑیا انہیں اہو گل کی رل گیا نہ بارل ہو نہیں کرو آخو ملو موقف کلے اس میں فون کیا اگلے دن میں ملک سرفراز گٹا صاحب اپنے میں چکو کیشت فلانیا فلانیاں چکو تاریر سیدا پہنچو मदर से जाकर उन्हें अगे च रखे हजरत उठ गया चैलेंज एड्डी छेती कबूल हो गया एडी छेलेंज कबूल हो गया जो वेखिया कह लगे नहीं, नहीं मेरे पास तो इतना वक्त ही नहीं होता तो बड़े व्यालो चैलेंज क्यों ना जो ए आखिया क्या बगैर वक्त तो पढ़ना सी बगैर वक्त तो तारीफ करना सी وہ پھر جی بیلی بےلی گیا نا حضرت نق کر چڈر حضرت کرتے سن کر ملتان میری انہوں نے تقریر سنی اللہ تعالی فلنگ چڈ دتا ہے مسلمان بند اللہ تعالی مزید ان کی مسلمانی اضافہ فرما تبجو لال میرا بولو سبہ نو کملا میں تزاد خط کا انبی تحریر دا جناب سامنے رکھا خط جہا آیا ہے واقعی واقعہ پل اشرف شلوی صاحب ان گل کاف فون کیتا ہے اور فون میرے کو آواز محفوظ ہے اس اندر میں آخیا جی خط جناب دا پہنچا آخیا نہیں جی درخواست ہے خط نہیں کہ درخواست میں پیش کی تھی ہے الفاظ محفوظ اس اندر اسدر لکھیا ہے محترم جن نصابی امور کی جناب نے نشان دہی فرمائی ہے کہ یہ کفر ہے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 اتنے آسا میری معلومات کا بندہ کوئی نہیں سونی آلم جہاں انہوں صحیح سمجھ کے پڑھا رہا کفر نہ سمجھ کے پڑھاوے ہوں ان کے بیان کے مطابق جہ کفریات لکھے او فیل واقع کفر ہیں ٹھیک ہے جی یہ ساری استخ پی کرتی کہ کوئی کفر نہیں اُلٹا چیسی کا ہوئے توں کا فرونا ہے کا فرونا تو کا اور ہو گیا ابتدا کتنا ہوا سمجھو انہوں کا ایک لفظ یہ ہے سنی عالم ایسا نہیں جہرا نصاب کے من درجات کفر نہ سمجھے یہ مطلب یہ نکلیا کہ جاری لکھنے والے کم اور کم ون خطا لگے نہ لگے مہاراجا شرف سیلوی صاحب کی نگاہ کے اندر وہ سننی ہی نہیں <تصفح> اور انہیں لکھیا بھی اگر کوئی ایسا عالم ہے اگر انہیں تو تصا سوال کیا کہ یہ کفر ہے یا نہیں انہیں پھر کفر لکھیا ہے انہیں لکھا ہے کہ یہ کفر نہیں تو پھر نقل سانو بیچ کے تسا سانو ممنون فرماؤ میں اس مطابق آ تاری گل دن نقل آئی پی نہیں میں تھان ممنون کیتا ہے ہر تم مشکور کرو <تصفح> <تصفح> کہ کفر ہے واقعی باقی آ جڑے ہیں یہ سنیت تو باہر نے سننی آنے ٹھیک ہے نا جی میں صحیح انہوں نے حقدار بننا کہ نہیں بنتا مطالبے کا کم ہر کم تسا کیونکہ جڑا فیصلہ لکھا ہے اندر بڑی سوچ بچار تو باگ لکھے ہاں جی بڑے مطلب مطالعے اور تحقیق تو بعد لکھے آگا اس خط میں مطابق توبہ کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی اچھا ہوں ایک گل میں کرنا ایک گل میں کرنا مثال ایک بے نہ کوئی گستاخی سمجھے جو مرضی سمجھے بار ہے مثال میرا مسلا مقصد مثال تو مسلا سمجھا وضاحت کرنی اس کی چوڑا سی چوڑا ارا مجھ خریدنے مجھ انہیں لکھی نہیں سی پوچھد پوچھدی کسی ڈیرے سے جا خلوتا کسی آپ مجھ سودا طے ہونے لگا جہاں جت نا وہ شرارتی سمجھ گیا بھائی یہ ہے بدھو ایتا کوئی پلو جائیں مجھ کا جو کیمت ریٹ بنتا مجھ کے تھلے کٹی ایک پاس کر کے کھوتے کا بال نال چوڑا لے کے نہ مجھے کھوتی واپس ڈارایا خوشی خوشی وشامی دھو آیا <laughs> شام جد دن کا آیا نا تو چھڈی چڈی کوتی ہوں کھوتی موہ ایتا مجھ اہ چا کی کھوتی ہی گے کھوتی تے گے رینگے تے ریگے تو بڑا پریشان خیر پریشان ہو ہو کے کہنے لگا بےڑا گرگ جائے توڈا ددھ تو نصیب کی گلے بولی تے ایک کر لو ہر کملا ایمانت نصیبہ گل نے میں حیران ہونا بھی بولی ایک نہیں ایک آخی جانا ہے واقعی سارے ساریا نزدیک کف ہیں دجے آدھے نے کوئی کفر نہیں خود چشتی کا فرے تو میں آکھاں گا صرف تاری مہربانی کٹے بہ کے بولیے کر لو پھر میرے نال گل کر مجھا رہی نے کو نہیں آئی گاڑی توجہ ذرا بولو سبحان اللہ اس زمن دے اندر ہوں میں خط دا اگلا پیرا او بھی پڑ سڑنا رہا یہ خدشہ کہ اگر جوا اگر سواب اور برحق نہ سمجھتے تو کیوں کر مدارس میں پڑھاتے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 اور سنی حضرات اگر یہ مطالبہ مسترد کرتے تو تمام سیٹیں بد مدد اور بے دین لوگ سمحال پہ چلے جاتے اور سرے سے سنیت کا صفایا ہونے کا شدید اور واقعی خطرہ در پیش ہو جاتا اعتراض اقرار تو بر شیالمی صاحب اشرف شیالمی صاحب کا لکھ دے کہ جناب او ہینڈ پہ کفر لیکن جی یہ خدشہ تسا اٹھاؤ کیوں جی کوفر ہے، کیوں جی اگر تو پڑھا پہن جے کو پڑھا کی گل یہ نہیں یہ تو ساری بدگوانی وہ صحیح سمجھ کے نہیں پڑھا رہے کوفر سمجھ کے... یعنی یہ نہیں سمجھ دے. بھئی اے واقعی ٹھیک ہے کوفر نہیں سے ایسا پائے گل حقیقات آ کے پڑھا ایس واستے پہن بے حکومت نے یہ نصاب بنایا بڑا بدل سک مدے چڑیا اور انہیں آخر میں حکومت چیٹا لینی ہے فوج بھرتی ہونا پولیس بھرتی ہونا خطیب لگنا ٹیچر لگنا کچھ لگنا ہے تو اس ضروری ہے کہ صاحب پڑھو گے تے فیرا سا سیچا تو پھر آسان سیٹا دیاں گے تو ہوں مدر خیال تاں پہ پڑھا دوں بھئی سیٹ لینی ہے حکومت تو جی نہ پڑھاو گے تو سیٹ نہیں ملنی تو سیٹ سنبھال جان گے باپ بھی تو سنی جا ہو جانا سفایا اتے لہٰذا اس واسطے آسان سیٹ لین لینا یہ کفر بچیا نو بچوں پڑھا ہوں کیا مطلب ہو بھئی بھائی ہے کفر لیکن پڑھا رہے آ سیٹ نہیں کھاتے سنت بچاؤ کی خاطر یعنی ایمان نہ بچے سنت بچ جائے ہر آخنا تو یہ سی کہ سیت بچاؤ کیونکہ سنیت سیت دا آپس کا کوئی جوڑ نہیں آخنا صحیح یہ میرا مشورہ یہ سی کہ جناب یہ لیکچر دے کہ چشتی اگر یہ کف مدرسے آلے نہ پڑھا پڑھاوڑوں تے پھر سیٹ لے جان گے وہاں بھی سیٹان سننے کی سیٹان کا سفا ہو جانا آخر سی کی آخیا کہ مدم سنی جاتا اچھا چلو جی اسے مت گل تبصرہ کرنا کیا سیٹ لین کی خاطر گوبرمنٹ دے اندر بھرتی برتی ہوا کو فر سیکھنا سکھا پڑھنا پڑھانا جائز ہو سکتا میں مثال دینا مثال دینا حکومت آتی ہے بھی سڈے کول فوج دے اندر بھرتی واسطے سیتا خالی ہیں لیکن تصا نبی پاک لوگ کڈو اللہ تعالیٰ نو بہا بولو قرآن مجید دی توہین کرو یا لکھ کے دن, دن کسے کاغذ سے حضور پاک سرکار دی توہین قرآن دی توہین اللہ تعالیٰ توہین کوئی کس لکھ دینا وہ اد لو جی سیٹ دی خاطر اے پڑھ کے زبان نہ اچھی سارے سامنے آن کے سیٹ لے لو کیا ایماندار دسو ترا دل چت رکھ کے مفتی نہ پوچھو اپنے دل دے ایمان آپ مفتی کول پوچھ لو کہ کیا یہ جائز ہے دیکھو میں سوال ہے پنجاب یونیورسٹی کی کتاب میں جوتے پر اللہ کا نام ارکان اسمبلی کا احتجاج اسلامی یونیورسٹی باہل کے طلبا کا بھی مظاہرہ کتاب سلح سے نکال دیں گے وائس چانسلر ایک چیز بادشاہ چیز مولویا نزدیک ہو تنظیم والے مولوی نے دکھاؤ گے تو کس گل نو ایمان سابت کر ہیں ہاں لینا جد گیڑ کا مسئلہ ہو ان اچھا نا کوئی نا. یعنی اے ہوں سنگی نے گل کردہ ایک اخبار پیش کیا اخبار ہے ایكسپرس اخبار بدھ انتی شوال چودہ سو سفائی دا. اچھا ہوں ایمانسو سنی کیا سیٹ لینا خاطر کفر بولنا جائز ہے سچی بولو ایمان نال چڈو یار اس گل چار امیلا اگر کسی نو سیٹ پہلو حکومت ایتھے لکھ اپنے پیو بارے یا اصل لکھ دینے اتو پر کہ میرا پیو حرام د سیٹ دن تو پہلو حکومت آ کے اتے لکھ اپنے پیو دے بارے یا اصل لکھ تو کہ میرا پیو حرام ہر صرف پڑھ دن یقین ہے کہ میں حلال دا میرا پیو بھی ہلال د لیکن اتو سیٹ لین کی خاطر کیا سیٹ لینا خاطر جائز ہو جان ہے کہ باقی میرا کیوں حرام ہے کیوں بھائی کوئی ضمیر زمیر آ پڑے گا یا لکھن کی اجازت بھی دے گا یا وہ گل کہہ کیا جائے گا کہ سورو تصا سارے حرام دو میں مر سکنا لیکن اپنے باپ دے بارے یہ کبھی لان پی کلمہ نہیں بول سکتا ضمیر والا بندہ آخے گا کہ نہیں آکھے گا ہوں okay. میں تو کیا تو سا عوام ناس کا زمیر دل یہ آخر پیا کہ کفر بولنا بہو اندر جو مرضی نیت ہوئے تو نیت جہاں دی مرضی پکی ہوت واسطے کفر بولنا جائز نہیں تو کفر ہی بننا ہے تو سنگیو دل فیصلہ کی بیٹھا ہے افسوس کہ اپنے آپ شکل حدیث اٹواون آلے مکھواون والے ان دل یہ فیصلہ کردہ کہ سیٹ کی خاطر اپنے نبی گالاں کھڈ لو تو سننیت بچا لو سنت مچ جانی ہے جدو نبی گالاں کڑیاں پھر سونیت بچنی سمجھ فرمائی ہو جان تصو اور سنو میں پھر فون دلتے اس سے خط کے بارے شیالوی صاحب گل کی میں آ جی اگر جی یہ دسو بئی کفر دا پڑھنا پڑھانا بلا ترتیب بلا رد و کدم ماسی کی خاطر یہ جائز ہو سکتا ہے میں تے فون سوال کی پنڈ دادر خان تقریر کیا مطالعہ ہے مطالعہ سے کہیں گے میں کیا حضرت جی کفر مطالعہ ہو رہے پہلے پڑھایا ہو رہے میں تنچنا کہ کیا پہلا پڑھانا تعلیم تالیم کس پہلا تے سیکھنا سکھانا کیا خاطر جائز ہو جسام مطالعے آخو گئے تو قسم ذات کی کر کے آنا قبضہ قدرت میری جان ہے میرے کو فون ہال آواز بھری پئی جے میرے اس سوال تو بعد جواب آیا ہو میں چی صاحب بولنا دے رے بات کیوں آتے ہو وہاں وہابیاں بھی دی حکومت بھرتی ہون برتی گستاخیاں تے کفر بولے لکھے آئمے کرام دی توہین کیتی روڈا کے بیت نے ان مخالفت انہاں انہوں سیٹا دڑا دڑ ملیاں حکومت ان بریلویاں جی پہلو رکھا کہ آؤ تو پہلو لینا اپنے اندر بھی تے پھر بھرتی ہوئے سن فیڈ نہیں خاطر پھر انہوں نو گستاخ رسول کیوں آدھے جی گستاخی نبی پاک کی ترساں کرو پڑھو پڑھاؤ ہوئے ہوئے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ مسئلہ نیت سیکھ لینے کا ہے اور اہل سن لگتے مذہب کے حفاظت باللہ من اللہ تو میں کچھ نہ پھر وہ بھی مذہب اسلام دے حفاظت بھی خاطر وہ آخیا سب جا گے اسلام کا کام کریں گے حکومت جاؤں گے سر سید جہاں اسے واسطے تمام اسے واسطے کیتے کہ انہیں اگریزاں نو راضی کرنا سی اگریزوں پیسے لے سیٹا لے سکول والے سیٹا لبنیاں سن انہیں پھر نبی پاک نواشی آخیا ہے جو مردی آکھدا گیا منہ چو کفر پتلا گیا ہاں جی اس واسطے کہ سیٹا لینی سن پھر تو دنیا چ کوئی کافر بننا ہی نہیں ہر کسی واسطے جوال کھلوتا کی شہید لے تا کر کے مدئی میں کٹے ہو کے اے مدعی اس نا چیز ملزم کٹہرے کٹہرے دے اندر میں سابت کردئی کے مجرم ہی جب چ کوئی نہیں کٹہراڈ ہے خدا رسول دی بارگاہ میں اللہ تعالی فضل و کرم دسا ہق آلے پاسے اور ساڈا موقف دل اسلام اور اسلام امت متوارا ہے میرا مطلب ईमान सुनीयत की ईमान का बचने जो सारे जग भी बादशाही एक बने हो सारे जग सीट कि थे पूरे जग भी बादशाही एक बने होवे हो तो होवे भी लख साली آخ نبی پاک سرکار شریعت ایک حکم دے خلاف چکرو تو قسم خدا بھی کر کے آنا مائنا بندے دا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ وہ ایسے دی پورے جگہ حکومت نو ٹوکر مارے مگر نبی پاک کی شریعت دے کسے حکم دے خلاف چلنے نو گارا نہ کر تمجو ہے کہ نہیں او بہانا اویں بکواس دا کفر بالکل آلہ حضرت اہل سنت رضی اللہ ہو عنہ دے زمانے دے اندر آپ کول سوال دی شکل اچ پیش ہویا ہے ادھر ویکیا جی تو وہ کرے ہائے بہت دور تک کہانی پہنچ گئی واپسی نہیں لگتی آپ کا ذات عزت ہوں مولی طبقہ اپنی دنیا بچان بھی خاطر جیڑی حرام دنیا کما رہے ہیں اس نو بچا بھی خاطر کام کے اندر اپنی عزت اور ساخ جی بنی کھڑی ہے مسنوئی جھوٹی اس بچان کی خاطر اور تکبر تصا بے چان کے ہوں کفرحام بنتے پے لیکن میں قسم خدا دی کر کے آنا میں عوام بالکل ننگا کر کے رکھ دینا کہ ہے تیفی مت سمجھا جائے کہ خلوتے سبحان اللہ میں منازرے حوالہ وکھا رہا دے اندر میں لیکن کیونکہ انہین دا انہوں غالم سے اثر نہیں ہوں اور عوام بھی چلو خبر ہو جانی میں اس دہرانا پیا حالانکہ میری ضرورت نہیں پی رہی کہ میں اس توہین تو دہراوا اس کا قہر بھی انہوں ملوڈیا تے پینا چھ بے مان بار بار کفر دوہراو سے لکھاو تک سانو مجبور کہ سانو پکڑ دوں رد کی خاطر ناسن آگاہ کرنے کی خاطر آ کفر ویک ہے وہ بار بار سانو کفر زبان سے لیا لیا رہے ہیں ہاں جی لیا پہ مجبور پکڑ دسم خدا بھی کر کے آنا ورنہ فیصلہ ایسی کہ بس توہین تو, تو بعد انہوں نے وڈ ٹوک کے سٹ دلہہ اقبال نے فیصلہ سی نا اور آپ کے گو کتاب دے اندر جس طرح لکھے اور دیگر کسوں دے اندر اور یہ بات مشہور ہے اور ساحل سالے کراچی چور بار بار آ رہی ہے اللہ ماہ نے کہا تھا کہ اگر میں گرو نے متوسطہ کا حاکم بن جاؤں تو میں سکولی تبقیت کو واجب کو قتل سمجھتا ہوں ان کو قتل کرتا yeah, yeah, yeah. میں قتل کر دیا کر کے علامہ دربار چھوٹا تو نکر ہے مسٹر جگہ چونکہ وہ خود کتر سی اور کفر پس تھی یہودیا ایجنٹ تو گٹو سی یہودیا ہق بول تھی وہ اس واسطے او او بنیا کھڑا تابوت او بڑا وڈا ہے کے جناب پارک ہاں جی اللہ مانو نال تک کاف رکھا جا رہے فتو پہلے دے تے ہاں گجرات کراچی خانچی غلام رسول سعید جی وہ ہال تک اوف رکھی جان لیکن مسٹر کیونکہ ان لگتا ہے کہ اگریز کا پتردار پیو لگتا ہے دشمن پاکستان حوالے والی عزت ہے تو اللہ سبر رکھا تصور ہمیشہ پہلا ہوں وجود بعد چاہتا ہے جو فرمائی آ رہ لیکن یہ مسئلہ نہیں حقیقت چرستی انگریز, انگریز دشمنی مسئلہ اقبال دشمن سی او کافر جہاں کا بلکہ ستوں والی نشان تھے خیر انہیں مجبوری مینو یہ حوالہ پیش کرنا پڑ ہے کہ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 جس دن ربی پارک نکھا گیا ہے محمد ایک نا خاندار وحشی تھا نقل باشد لا نت اللہ ہے جین و الفرق الباطلہ زنادا ون ملاحدہ ول باقلا اور ایک گل لکھی خری فتہ ادویا جلد نمبر چوہدو نمی چھپی ہون جڑا نظامی آلے آلے دو سو چھیانوے سفا اس دو تے سوال بڑا کا سوال لکھا خرا ہے ایک پرچا انگلش دے اندر بنایا بنا کے اربی اس کا پرجما کرنا سکول آنا ہداسی اہل سنت کو سوال گیا کہ دسو اے جا پرچا لکھے اور حل کرنے والوں کے بارے کی حکم ہے زمانے کے ملر ان فتوا تو تڈے سامنے کی ہونا سی جن ہون دیکھے آلہ حضرت نے کی فتوا دتا توجہ لال بولو سبحال اللہ ہاں <Mysterie> آل علم زارا بھائی ادر بولتے آ دو چار کتابیں پٹھے سیدے مطلب ہاں جی جان کے علم نہیں آ جانا علم ہوتا ہے حقیقت سنا سیک نہ جان د نہ من دن نہ سو دن تین چیزوں سے جہاں فارم ہو چاہ رکھتے علم نہیں آ کشمیت اور جی اور سڈے خلاف گل کر سننیت بھی مک دیے ہاں شا اللہ ایسے سنیت نہیں مکتی سنیت یا اور جت اور یہ مر ہے ان منک ہیں ملوڈے نام رہا دنیا پرستی اگریزیت سنیت نہیں مک سکتی سنی مذہب ہے ہمارا مذہب یہ دنیا پرست ملہ نہیں ہمارا مذہب اہل سنت ہے جب, جب اللہ درل نہ سڈے ورگے اس نبی پاک دے دین دے خادم اہل سنت دے مذہب دے محافظ دے خادم میرے شیخ رنگے اور پیر بہن علی شاہ جیسے اس دنیا ہے ان لکھوں ونڈیا کبھی سنیت نہیں روکے گی سنیت الٹا سونے گیم سبجو ڈال بولو سبحان اللہ یہ عجیب بات ہے کہ فلانے کے خلاف سے بولو تو سونیت موقع اے میں ہوں اگلا دن کیوں پہ بول رہے ان کے خلاف اگلا اگر سرکار نے جواب لکھیا جواب سنو ان نام کے مسلمان کہلانے والوں میں جس شخص نے وہ ملرون پرچہ مرتب کیا وہ کافر مرتب ہے جنوں پرچا بنایا اور اس گل میرے خیال میں میرے خیال میں اجن ملوڈیا نو بھی اختلاف نہیں ہونا چاہیے کہ چلو تصا آختے پیو اصا پڑھا رہے ہاں سیٹ لو اصا تو کافر نہیں بنتے منو گے جڑے سیٹ دن کی خاطر بنا کے دے رہے کفر انہوں نے کافر آخو گے میں پوچھنا آپ کے اپنے ذہن اپنے گمان اپنے خیالات باسرا دین اپنے کافر ہون تو سر کٹائی بیٹھے ہو میں پوچھنا جیڑی حکومت یہ ترتیب پرچے پڑھا کے کتاباں نصاب ان دے رہیے ہے وہ انہوں تو کافر آخو گے پر نہیں جدیٹ راستے جائز تو سیٹ داستے تو ہو زیادہ جائزہ نہیں فرمائی میںسٹا جہی سامنے کرنا نہ پیا یہ چلیں انہوں نے بھر ہے کہ ل حضرت جی ہر سارے جل کٹا ہو کے توڑ لیا وے اجے سال توڑ چڈیا جی ہوں تمبر تنگیچوں سے پھر سواد آوے پہلا جہاں نمبر ٹنگیا مٹا بھی چڑیا اللہ نے فضر لال ویخو ٹنگی نہ میرا بہت اللہ میری گل سمجھ آ رہی کو یہ تو آخر اچان چلو پڑھا رہے ہوں سیٹ کی خاطر صحیح ایسا نہیں سمجھتے کچھ نہیں سمجھنے جس حکومت ترتیب دیتا ہے جی سیٹ لینی لے وہ حکومت در پکی کافر ہونی چاہیے ہوں اس جواب کا میں منتظر دی طرفوں کہ آیا کافر قرار قرار دیں یا نہیں حکومت نمبر میں منتظر رواں گا بھائی وہ حکومت ناخر کرار دن کہ نہیں جہی نصاب ترتیب دہی ہے ہر ویکھا گا کہ ہر اندر چوڑیاں کسی کل جی کلا دے کر سیٹ لو جان کر پہلو نے کسر بولو تو سیٹ دیا گے وہ آخ گے تب تصا نو کا فرمائی نے مرو تم صحیح قسم خدا بھی کر کے دعوت دیا گامو خدا تعالی دے ما دے دن تو مارو کر اس جہان لانتی جہان ہے جھوٹا نہ دکھو کوٹھی دے پیچھے کازمی خاندان کرو تو آ جاؤ میرے شہر کے قدم علم بھی آ جائے گا ایمان بھی مل گا <سلام> میرے شایخ دے بارے جو بکواس لکھی میں چڑھاؤ میں چھوٹی جی چھوٹی جی کرامت آ چھوٹی جی کرامت وڈیاں تو وکھاو گے جدوکھے جی وکھا گے وکھاو گے میں بخانگے. بخانگے. ایک چھوٹی جی تھا. کیا میں پھر بھی نگاہ مبارک جو پائی ہے ساری دنیا کے مولییا نو ایک چشتی چھوٹی امر آت پائی گڑا اتو نہیں فکیر کو لال مو تسا ویکرے جبے کبے گیا پر پیران کی یہ نشانی نہیں پیر تو خود فنا ہو دنیا تو باہر ہوں صرف آخرت جہان ہوں او نبی پاک آگوں نبی پاک کے گلام آگوں صرف گزارے راستے رہنا کی لگے جگہ ہاں اشرف مولی اشرف وہ مراڑیاں تنظیم والے مدرسے کی کتاب اس لکھی ہے کتاب فارسی کتاب فارسی اس لکھی جناب وہ بڑا شمار ہے اس نال کسی تنگی بچوں کے سامنے اپنے گجرات میں بچا وا پر تیر ویری بچا بنا کرا دی نہیں تو میرے بچا کے جانا کوئی گل نہیں کرنے والی میں ضرور بچا پر تیرے وغیرہ نہیں قسم خدا نہیں کر کے میں منادرے صاحب آخیا جان آخیا تاریر کو فیصل مقرر کرو میں فیصلہ فیصل مقرر کراگا جا میرے تو وے جنہوں نے میں سمجھا بیٹھنا تو میری نگاہ میرے نا بٹ جے میں تم کہو اور سنا لیکن سنجن ریجال ہر فن کے مرد ایک لوہارا کام کرتا ہے کرد ترخاڑا کام کرتا کردا ایک درمی دردیا کام کرتا ہے ہر ایک دا اپنا فن اور سارے پہلوان نو آپ کو کپڑے سی دلاک نکاح نماز دے دل ناس دسو یہ زیادہ جاننے والے میرے تو ہیں لیکن جہاں فن کھڈ ہے یہودیت دا اگڑا یہودیت دی سمجھ اس دی مخالفت دین بچا قوم بچا ایمان بچا اور جناب جی ہاں جی قوم قوم کے مسائل اور مشکلات ہیں جس بربادی چومر مسلموں مختلف ہے اس فن اور میدان دے اندر دا کوئی نہیں جگ در صاف پیار اللہ تعالی خاص فضل حضرت صاحب جنگل بیابان تیار ہوئے بندے جنہیں کسے کو پڑھیا نہیں سکھایا نہیں فکر لئی نہیں بنتی ہے بیا میں فاروقی و سلمانی اس نظام کلندر فقیر تیار ہو کے آیا انہوں نے سام حقیقت سمجھائیاں اصا بھی ان پہلو مناظرے کرتے تھے بڑے ادر صاحب جڑے اصل بھی تو مولی سفر سمندر ابھی دارا کی سانس نہ بے وقوفہ آئی وہ مولہ بشیر صاحب سے میں جوں جو جڑ جانا جی حضرت صاحب نے جناب بحسا ہوئی ابھی ابھی رات تی جناب تسا سی جی سارے خلط نے نورانی صاحب تے نیازی صاحب تے فلانے صاحب تے فلانے اخیر سان حضرت صاحب اور چپ کرا دینا او دن آج چپ کرا چاہے <تصفح> حضرت صاحب اور اخیر چپ کرا <تصفح> تے اللہ تعالی کا فضل ہویا وقت آیا کہ جہی اللہ تعالی نے دن نمجھ آئی گل صاحب دے سات مبارک کے پائی سی وہ سڈے ول بھی منتقل ہو گئی سانو حقائق سمجھ آ گئے تا ہوں تڈے سامنے ویخو کی تبصرے کرنے جدو میں پڑھتا ہوں دا سا مینو کھیڈ تو سوا کتنے شاید سمجھ نہیں سی خیڈ تو میں بادشاہ سا یعنی زہیم سارے مرف سن میری بجلی آجلی میں فضل کتابیں نکلا نہیں اپنی تو اگلیاں کتاب پڑھتے سر لینا لیکن پھر بھی وہ دیج کے حوالے دین جی سمجھایا تو میرے شہر میں قسم خدا دی کر کے آنا ان بالا بھی دن نہیں دے سکتا یہ پجارا چٹے رنگ کا بدام ہو نہیں اللہ تعالی جس کے وسیلے ملے بے قدری کرا نا میں جتیاں انہوں دے اولادوں دیا اولاد در اولاد دیا جتیاں چاول ہمیشہ تیار رہنا مزید رہاں گا مہارش واسطے کہ اس گند سمندر کے اس فقیر نے کٹ لیا قسم خدا بھی کر کے آنا اج جانا جدر جانا سینکڑے ہزارہ تعداد محمد مسلمان حضور سرکار کی ہدایت آرے پاسے آ رہے اور گمراہ لوگ بھی آ رہا تبجر اللہ آآ آآ خیر گل کھے کدے نکل گئی میں پیا کردہ تھا کہ انہوں چاہد اعلیٰتوا ہے کہ ان نام کے مسلمان کہلانے والوں میں جس شخص نے وہ ملعون پرچہ مرتب کیا وہ کافر مرتد ہے مطلب یہ نکلیا پنجاب ٹیکسٹ بورڈ سندھ ٹیکسٹ بورڈ ہاں جی بلوچستان ٹیکس بورڈ فلانے ٹیکسٹ بورڈ یہ تو سارے مرتد کرار پاؤ گے نزدیک نہیں پانے چاہیے ہاں جی حکومت ترتیب دیوان والی وہ سارے مرتب قرار پان گے یہ فتوا میں نہیں دے رہا یہ ہالے ل مولبیاں لناب ہر تصا دسو لاکھ کے فتوے دے مطابق چلو جدو فتو دس جلد نمبر چودہ سفا نمبر دو سو اٹھانوے تو جب پہ دیں جاب پہ لکھتے ہیں دو سو اٹھانوے جلد نمبر چودہ سفا نمبر دو سو اٹھانوے اور دو سو چھیانوے سوال ہے جہد ادر نوز بلا احمد عل خزور پاک کی تو ہی لکھی ہوئی ہے اور پھر جا کے ستانوے تو الجوب شروع ہے کہ اصل عبارت جہاں میں پڑھنا پیا دو سو اٹھانوے تو وہ عبارت شروع ہوئی کی لکھنے جس جس نے اس پر نظر سانی کر کے برقرار رکھا فورن ویکھد نظر کردیا یہ نہیں آخیا نے بڑی بڑی توہین خفرے لانت جنہیں چوب کر درا چافر ملتا جس جس کی نگرانی میں تیار ہوا وہ کافر ملتا جہران سنتو تیار کرا وہ کافر ملت تالابام تبجو ہوں سطلب کی گل آ گئی جی تالابام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 महा नंबर घटना सामने सी लिहाजा उन्होंने तर्जमा कर छियां भावे अंदरों कुफर समझद मुतफिक नहीं काफिर मुताद नहीं तवजो नहीं फरमाई उमरो आगा। आगा। پاس نہ ہونے سے آسان سمجھا یا چھوٹے نمبر گھٹ جان گے چوکھے لے چاہیے پاس تو ہو جاؤں گے یا پاس نہ ہونے سے آسان سمجھا یا سمجھا کہ بھائی پاس نہیں ہو گے ٹھنڈو لہذا پاس ہونے کی نیت نالفر توہین جان جاندھ سارا کچھ سمجھ دیا نہیں رکھنا پہ کہ غلط لکھا ہے. یعنی عقیدہ رکھی بیٹھا کہ غلط لکھا ہے کفر ہے سارا کچھ ہے لیکن محل سمجھتا ہے ترجمہ کہاں پہ کرنا تاکہ پاس ہو جا آدر فرماند تا بھی کافر مرتا دین بھاویں وہ بالے گا بچے بھاویں نبالے رہے ہیں پڑھا پڑھ رہے ہیں بالف ہوں خانف بیچاری بدھو کون سمجھتی جی بال ہے اللہ تعالی کر سڑیا کن کھول کے نبی پاک دی شریعت متحرہ کا فتو ہے جہاں بال سمجھ رکھد ستاں سال آلہ تو سال آلہ وہ کفر کرے تو ہیل کرے خدا رسول نال شرک کرے وہ ابو جہل دے نال جہنم سڑے گا اتھے انہوں سزا بھاوے نہ دیتی جاوے گی یعنی دوسرے لفظ کے انہوں قتل اتھے نہ کیتا جائے گا لیکن جنت اس سے حرام ہے کیونکہ جنت سیلفی مارا جا سکتا دو جا سکتا ہوں میں پوچھنا توجہ یہ ملا ہوں آدھے بالا بالا دا مقصد جڑا جی وہ ترجمہ کر کے صرف نمبر لینا ہے نا چیزیں نہیں نمی پاک آستے آخر جانے نہیں لیکن کیونکہ بالا لینا سیٹا اور اتے او جا کے کام کرنا سنت کا کہ نبی پاک نو نا کھانا تو جب سیٹ ملنی ہونی میں اگلے دن تقریر چھیا میں جہی سیٹ کفر ملے مل تو گساخی نال ملے وہ سیٹ تو لینی وابی شیزا نو دی تمجو نہیں فرمائی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 آلہ حضرت نہیں حنیفہ تو شروع کرتے پیشہ اور لگا جا سیدی بلکہ خدا, او خدا ہوں فرما دے تسا ہال فتوے پہ دن قتل کرنا ہونے یہ ملک تے دو ہے اچھا ہوں سرکار اگے کی فرما ان چاروں فریق یعنی جنہیں پرچہ ترتیب دیتا ہے او جن نظرسانی کی تیئے، او جن نگرانی تیار کرایا ہے او جڑے طالب ہیں چار فریق جہ نا ان چاروں فریق میں ہر شخص سے مسلمانوں کو سلام کلام حرام مسلمان سلام ہی نہ کرے او کلام ہی نہ کرے میل جول ہرام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 جب ان میں کوئی مان جائے اس کے عائزہ اقربہ مسلمین اگر حکم شریعت مانے تو اس کی لاش دفع کے اصولت کے لیے وہی بدبو ختم کرنا تاکہ لوگ تکلیف نہ اٹھائے مزدار کتے کی طرح بھنگی چماروں سے ٹھیلے میں اٹھوا کر کسی تنگ گڑھے میں ڈلوا کر اوپر سے آگ پتھر جو چاہیں پھینک دیں ہوں دسو اے چوتھی انگلش میں مناظرے ابھی نبی پاک سرکار ہے کہ نکھا سرکار باللہ احمد والد پیدائش کی پیدائش سے آپ کے والد گرامی دو سال پہلے فوت ہو گیا جد آخو کہ مشال کتاب انگلش کی چوتھی کوئی ہوئی توہین تو تو تو تو حضرت آدم علیہ تسریم انگلش میڈیم دیا کتاباں حضرت آدم علیہ السلام اما ہوا لنگور شری شکل بڑا کے دکھایا جا, رہے دے جا رہے بے رہا ہے خدا کے بچے ہیں اور میں نہ امام اہل سنت کی نگاہ میں اور آپ کے فتوے کے مطابق اور شریعت متحرہ مطا... کے فتوے کے مطابق اے پڑھنے والے پڑھا, پڑھا بال دے پہ کہ چلو کوئی نہیں سایلا ہے نہ دیکھ کے لے کے نمبر نہیں ملنے کے لکھ دینا نمبر نہ دیکھ پاس ہو جائیے سیٹ لے لائیے جنا سیٹ تو گھٹ اللہ گرد فتوے اوہی کام ہونا مر تک سارے تبکے ہونگ فریق اگو پھر ان دے دفن جو کچالا گرت نے فرمایا ہے وہ حرام ہوئے کہ نہ ہوئے مڑ میں شوکر سیلوی صاحب نو کیتا فون میں حضرت تسا نے میں تکفیر تو کترا ہو کافر قرار دین تو کافر نو بھی قرار نہیں دے میں کہے دسو جڑی اسمبلی نے بل پاس کیتا کی چیٹا نگا قرآن نو بدلے تو سنہا کی اجازت لب کے آخیا قرآن اور خدا ای آخد ہے کے اسمبلی حکومت کرای اسمبلی پھر جناب پارٹیاں جہاں جہیا شریق ہے جناب انہاں پارٹیاں آوام جڑی خوش ہو کے نعرے مارتی رہی راضی ہوں رہی اے سارے کافر مرتا زندگی کو ہے نزدیک نہیں ہوں اتے میرے کو فون ہے کیونکہ کام میں پکے کرنے ہوں حدرت نو آخنا پیا ہوں ماشا جی دسو کن لاکان کروڑا قافر ہوئے ہوں دسو کن لاکڑ کنیا پارٹیاں یہی کافر کی تعداد کرن کا نتیجہ حوصلہ کر جب یہ پاکستانی مرنگ تو قیامت قیامت اڑ اللہ کا فیض ہے سائن ہا یار فلانا پڑ گیا پیچھا رہ گئے انہوں نے آخ مبارک ہوا پچھان نہیں رہ گئے او جانم رہ گیا اے میں خط دے تبصرہ اور خط دا اس جوابی تحریر نال تزاد بیان کیتا ہے اگلے جمعہ ان شاء اللہ عزیز اللہ تعالی دے فضل و کرم دے نال ہو ہو جناب باقی دا جواب اگلے شروع کر گے انشاء اللہ تے اے شاء اللہ مالسوس معلوم کر لیا الا رد فتوے دے مطابق تو ہم سمجھا چڑیا ہے کہ کفر پڑنے پڑھام آئے ایمان اپنا نہیں پہ بچا ستے اس کا خیال کرنے مسجد والے بندیاں چاہان تری چلیا مت پرتا کنگ رگڑ چکر بنو شکل خسرے وانگ بنائی کن تر دین ایمان دھٹڑے نو چور لبن لگائی کن تیار बंदया तरक्की तरक्की रत तू लाई फिर नरकी नहीं, नहीं है तबाई तेरी यहूदी सन लगा के लुटे आए तेन लाई गई बेपरवाई तेरी او ترقی والی بماری ملا سر بخا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 الصلاة والسلام عليك يا سيدي خاتم النبيجين وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين السلام عليكم <تصفيق>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 مولا تعالی شرح صدر نال بیان دی توفیق بخشے حق اور درست بات میری زبان پہ لیا ہے نہ ہق اور نہ درست بات تو دل نو زبان نو ماحول فرماوے پہلی قسط کے اندر جناب نے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 لیکن لکھنے نال کچھ جوابی گلا اپنی طرف پہن آلتاف کو اس علاقے دا خیر دی تحریر تے اشرف شالوی دے سیالوی دا آپس دا کچھ تضاد میں جناب نو پچھلے جمع سنایا سی تے خات دے بارے کچھ وضاحت کی سی اج جیڑی دی تحریر شروع ہو رہی اتو می اس کا جواب جناب دیر سامنے پیش کر لگا پہلے نمبر پہ انہوں نے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 اندر واسطے انہوں نے لفظ بولیا ہے دلائل تکفیر کرنے کے کافر کرار دبکہ میں ابے لکھا سی ہوافر کرار دینا ہو, قافر قرار دینہ ہو جو فرق اور وہ او فرق میں اب لکھا اس فرق و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 پھر اگے ہے ان سے ہرگز ثابت نہیں ہو سکتا تو میں گزشتہ جمعہ جڑی پہلی کشت لائی اس دے اندر اشرف سیالوی صاحب کے حوالے نال دس خات چت کہ سارے سنی علما نزدیک واقع کوفر ہے اندر تفصیل جناب کے سامنے گفتگو کر چکیا وہ پہلی قسط جناب اس متعلق مطلب مطلب سن سکتے ہو اگے ہوں میں جدوں تنظیم المدارس مدارس اغراض و مقاصد نو بیان کیتا ہے ابے میں پہلی گرد سی نا تنظیم مدارس کا پہلا مقصد اور غرض اس میں ضرور لکھیا کہ ایک کفر وہ کی دینی تعلیم نو نگریزی تعلیم دے برابر کرنا مساوی میٹرک مساوی ایف اے مساوی بی مساوی ایم اے آخری سند مدرسیا دی, دی. مساوی ہے برابر کیتا ہے ایم اے مي دے میں اس نقطے دے بولیا یہ کفر بن گئے اللہ رسول دے دین دی تعلیم کفر بھی تعلیم کے برابر ہوگی اللہ رسول قرآن و حدیث شریت فیقا اسلام کے ایک حرف نسا ایزت اور عدمت والا سمجھنے ہاں کہ ساری کائنات دیا ڈگری اس برابر نہیں سمجھتے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 بس ایک فکر تعارف سے آپ کو ملا ہے کہ تنظیم المدارس کی سند کو ایم عربی اور ام اسلامیات کے برابر تسلیم کیا ہے یہ ہوں انہوں نے انکار کیتا ہے جیڑا دعویٰ میں کیتا اس دعوے کا انہوں نے انکار کیتا ہوں میں اگرچہ دلائل بیش بہا میں وچ دے اغراض و مقاصد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 اور دو گل رکھے نے جب میں کیتی ہے تو میں اغراض و مقاصد کڈ کے نا دے سامنے رکھے نے کہ ایک نمبر ان برابر کیتا ہے ایم اے یعنی دینی تعلیم نو ایم اے یا اردو انگلش وغیرہ جیڑی ان سکل والی برابر کیتا ہے ایک ان میں کڈیا دوسرے نمبر سے انہوں نے آپ لکھا بھی ایسا ملازمت لینی میں نہ دو گلوں نو سامنے رکھ کے اگراض و مقاصد اخذ اخذ اخل اخل کر کے اے ثابت کیتا ہے کہ انگریزوں کے حکومت دے اغراض و مقاصد یہ میں اے نہیں ثابت کیتا کہ دے سامنے یہ سر کیوں کہ مولوی حکومت دے پچھے لگ کے دے سامنے صرف دو چیز رکھیں گئی کہ حکومت دے پیچھے لگ کے دو چیزوں دے تحت تنظیم قبول کی تھی ایک نمبر ان ملازمت لینی سی دوسرا اپنی دی تعلیم نو نگریزی تعلیم دے برابر کر کے معاشرے میں عزت لینی سی جیڑیاں دو گلا دے مطابق صحیح ہیں اور باقی ان تسلیم ہیں انہ دے انرال مقاصد اعتراف اور اقرار ہے میں ان سامنے رکھ کے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 جہیا انہوں دو تسلیم کیتیاں ایسا ملازمت لینی دوسرا برابر کرنا ہے برابر کر کے بھی ایسا ملازمت لینی تھی اس واسطے میاں باقی دکھ ای لکھ لگیا ان سوال یہ کہ کسی دے دا ایک ہے سری کلام کیا مطلب واضح موٹے لفظوں کس نے اپنی گل کو لکھی ہوگی دوسرا ہے ان جی ہوں کہ ان دی گل ایسی ہو گل دلان نکل گیا ہوا سمجھ نہیں جائی جا میں ایک مثال دینا میں جناب رو ایک مثال دینا جی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 لیکن لکھ مطلب پر جیرا انہ دی اس انہ دے وڈیرے دی اس عبارت تو مطلب صاف ظاہر ہے آم سنن پڑھن والے بندے, بندے, بندے, بندے, بندے نگاہ آئے گا آوی کہ جی باقی دے بندے مٹی مل جائیں تو میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں ثابت سابت ہے نوز بلّہ مدال کے سید المبیا پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو قبرج مردہ ہے جس طرح بات باقی ختم ہو جائے آپ تو ہرشا ختم ہو گئی ہوں ات میں بریلویاں تو پوچھنا کہ اس عبارت وچوں جو کچھ مانا سننچ نکلد تصا انڈیا کا مذہب کیوں قرار دیندے ہو ہوں عبارت جہی وہ پیش کر رہا ہے عبارت جہی اس کی ہے وے کہ میں بھی مر کر ایک دن مٹی میں ملنے والا ہوں اس نے مانے سے ہور بیان کر رہے ہیں بندی لیکن سوال یہ اسا یہ مسئلہ نکلدا ہے کہ یار دائر دا دا بنتا دا ہے کہ مٹی کے ختم ہو جانا ہے جی باقی انسان ختم ہو جانا ہڈیاں بھی گل جرش ختم ہو جاتی ہے نبیا پاک دے کی نکلدے جی ہونا اس دا عبارت چ نبی پاکہ مردے ہونے بلاہ مل گالک عقیدہ فنا ہو ختم ہو فنا ہوجری اتو نکلد میں ملوڈیا جی غرض سامنے نہ رکھیے ان سارا غرض کے سامنے رکھیے اگرچہ دے ارادے ہوئے لیکن حکومت اگریزوں کا ارادہ یہ ہر اگر حکومت اگریزوں کا مقصد گروہ نہ ملے کوئی سابت کر دے ان کا مقصد نہیں بنتا میں زبان کٹا تیار ہوں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 اے سڈے علماء کرام نے اپنی کتاباں لکھے لازم بجن کے جیڑی گل لازم آوے گی کسے کے قول چو اسان اس کا عقیدہ شمار کرکار کرو آ کے میرا مقصد یہ نہیں ہوں جی اگراض پہلا سنو میں صرف گن گن سنائی جانا جی لکھی میں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 جنرل ریال مدرسیا نے یتیم اتحاد ہاں رکھنے والا وہی سی جن نے حدود آرڈی نےنس بنایا اور ایس جنرل نے صاف اپنی تقریر چاہیے کہ حدود اور ہیں حدود آرڈیننس اور ہیں میں نے حدود آرڈیننس کو بدلا ہے حدود کو نہیں بدلا آپ حدود اور آرڈیننس میں فرق کریں کہ تقریر میرے کو کیسٹ بھری پی میں لہر فلن لال تہن پہلو خبردار کیتا تھی میں کہ جرنل ریاض چالنے بڑا وڈا دفر کیا مسلمان اور خدا رسول سورج آرڈینس آخیا ہے اور بنا دل سے بولیا آر مطلب ہے آرڈینس کا مطلب ہوں آرری آرری قانون اسلام قانون نو آخر اسلام کا قانون آرری جہاں آخر اسلام کا قانون آرری نہیں ہم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 मुला सारे, है ही नोना रोइये माशा कि अच्छा काम कर गया मदारस निक ग्रांटा देनिया शुरू कितिया मदारस नरांटा उस दियां जी ताकि मदारस के मोलिक जड़े ने रज के खान کیوں بچارے گریب مسکین برآدے نے ایک آ اے بڑا اچھا کام کیتا دوسرا آ کے اسلام حدود آربینس ناخل کر گیا اور تک سور دے سور مطالبہ رکھتے پہن حد آربی نس بحال کرو لاکھ دلانت نے حدود آربینس بحال کرو او مرتبہ پتا نہیں پڑھایا کنے او من سمجھ نہیں انو پڑھایا کنے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 جنرل دن قبر نو لگے اگ تو انگ لگی نہ بچا پکا ہونا کیوں آخ حدود آرڈی نس بحال کرو آخنا تو مستفا کا نظام اثر لیا کم گے حدود آرڈی نس بحال کرو اچھا خیر ہر جنرل واسطے ملہ بڑے خوش ہاں ملا ان دو بندی تو خرید نے کیونکہ انہیں انہوں نے بہتا فیلایا پلاونا اگریز انہوں نے فیلا کوئی ارمتعلیم کتاب سکل نہیں کھولو کوئی متالیا پاکستان کھولو انہوں دو کتاباں دوبندی وڈیریا کا ذکر نہ نظر آوے تو مڑا کیا جو دے مدرسیاں دے ذکر نہ ہوں بابیا دے پھر آ گئے انہاں نے مطالعہ پاکستان جیڑا تنظیم دتا اس انہوں انہاں اپنے بابیا کے تاریف کرا ہی لگریزوں نے کیونکہ انگریز اگریز تابی سر سید سد جنوں دے نے پرسوور سر سور کٹر وابی سی اور وا بھی تو بعد نیچری بنے وانڈا گاضی واپیوں کی تین قسمیں ہیں موجہ کسر اکرام شیخ بھی لکھی اسے زیادہ لکھا پیا وان تین قسم نے ایک میرا بھاپھی ایک بھا بھی کریلا تیسرا بھا بھی کریلا تو نم چڑھیا میں تیسرے درجے کا وا بھی ہوں الحمد للہ نم چڑھیا بھا بھی کچھ آکو ہے اور سنو اگریزا جن بھی سکل کالج کھولے سن پہلو اس دھرتی اس سب تو پہلو جی ماسٹر پروفیسر لگے سن سارے دیوبندی تھا سارے دیوبندی واپس تسی کتاب کھولو مطالعے پاکستان علم و تعلیم سکل آیا دار الم دیوبند جامعہ ملیہ ندو تو لو شبلی روانی سارے دیوبندیاں دے دو دیاں مدرسیا دیا نو اسلام دا وڈا راہ برتے خادم لکھے ہونا تعلیم اگریز تاریف وابی تعلیم انگریز کی تعلیم دو پیسہ دا کا تاریخ دی امام احمد رضا دا ذکر کھاؤ کن کے مادگ سٹنا جاؤ پیر میرا لی شاہ رکھاؤ پیر شیاد کا تسکر رکھاؤ اسلام کی خدمت بابیاں کی دہشت گرد تیار کر کے افغانیا نرباد کرایا قبلیا نے برباد کرایا جتھے قدم رکھے آنندی پی جاتی ہے قدم رکھ دیا لاند پی جاتی ہے خدا نو قدم ہی اور میں سوال اٹھانا پی امام محمد آزاد دا ذکر کیوں نہیں پیر شیام دا ذکر کیوں نہیں پیر, محر علی, دا کیوں نہیں پیر محر علی دا ذکر کیوں نہیں پر کیوں کر دے ان پتہ سی یہ سارے ازلی دشمن نے اپنے ہوں کتابوں تریف گہرا نہیں ہوں دشمن تریف ات تا کر کے میں نے مین سوال کی انہاں آخیا دو بندی بابی پھیلے کی میں کہ تعلیم سکول لو سی بریلوی گیا سکول پیو آخیا پتر جا شور لیا وہ شعور لین گیا اگے کتاباں کھولیاں جو بندیاں وابیا کے مدرسے تو دے وڈیرے کاسم نالوتری سارے دیا تریفا جدو تاریفا اس ویکیا ہی جکر ویخے یہ رحنما سن سلام دیا خدمت کی قربانی دیتی ہے پیو ہے بے شور میں لیا کو شعر آپ بے شعور میں <مسکت> <نی فرما> <مسکت> <مسکت> <مسکت> <مسکت> <مسکت> لیا سو شعور لی آستے جب میں شعر لیا اوی لائم درابر پیشوا یہ آتا کا یہ آدھا بےمان گستاخ رسو یہ جھوٹا ہوا شورین کو نہیں میرے کو شور آیا نتیجہ یہ ہے پیو سنی سی نسل دو بندے بڑی گئی آج تو پہ سال پہلے بھاپی لبنا نہیں سی ہوں سنی لبنا اور ہو گیا اثر نکتا کیوں یار یار ہے اللہ تعالی حضرت آدم یار بنایا تو شتان سچتا گڑھ کی مطلب میرے یار منے گا تو تک میرا انگریز بھی ایو کرتا میرے یار نو سر سور من لو سے بابیاں مان لو ان لیا مان لے میں آپ منی بھابیا انگریز منیا جانے گے وہ آپ من لے اصل رولا کر کے مطالعہ پاکستان جنرل کا اچھا سمجھ آ رہی نا کوئی نہ آئی توجہ تو بولو سبحان اللہ سنگیو مطالعہ پاکستان جڑا ان حکومت آ چال جرنل ریا دی بڑائی تنظیم والیاں حکومت نے نو مطالعہ پاکستان دیتا ہے اس دے اندر وباگیوں نے تاریف کرا لئی بیان تو میں کر چکیا لیکن ہوں ادا ضروری اناپیا مطالعہ پاکستان دو پہلی چھپی سی آ میرے ہاتھ سبز رنگ اے والی ایت رکھی بیٹا یہ تنری مالیا چھاپی صفحہ نمبر دے نے وہابیاں دے وڈیرے اسماعیل دہلوی شاہ محمد اسماعیل شہید تے اس او پیر جن خراط مستقیم اے لکھیا کہ گدے تے گھوڑے دا تے جانور دا خیال نماز نماز نہیں ٹوٹ دی تے نبی پاک دا تے خلل پی جاندہ تے نماز ٹوٹ جاندی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 بریلویاں مدرسے اگریزاں نے تے اردو کتاب مطالعہ پاکستان دریف اپنے بھاپیا دی دسو جنہ بریلویاں ملتی مدرسے تے کرا لئی سکول کا کی سی پھر اے فر چپ کر کے پڑھا رہے سن وانڈ رہے سن پڑھا رہے سن بھائی دگا کڑایا کمت تو پیسے لے رہے ہیں सा चोरी कहीं नपनी है यह तो पता नहीं खटाव दौली बैठा उस नप लैनी हम मैं जो इन दोरी नपी ते तो विचो वाहन हो गए ने इत तो साल तू भी उ मैं मौजूल आया तंजीम आला इे आए मुंडे जामयाजेवी जुलमानिया जा सारी सूरत हाल भैया गए तो सबाकिया <edit> uh. بلے بلے بلے بلے ایڈے پولی پالے جی ختم کی گل ہو سکر چ کتاب پہ ہوا فلانی سطر فلانے سفید لکھی گل روزانہ پڑھی پی گل کتاب انہیں کوئی پتہ نہیں چشتی آ کے پھر کٹے ہو کے اپنا مکالا اپنا توا فیریا دھونے کوشش کی تھی ایک دوسرا چھاپا کیتالیا پاکستان و جرنل سائنس ہر رنگ بدل گیا کہ نہیں اور رنگ کی سی سبز ہو لکھ دی لعنت نے بے گھر تو مرو ڈب کے بے زمیروں अच्छा अगला ड्रामा वेखो हूं पहलो छापा एसी ए जिन् जिक्र है दूसरा छापा ए जिन्वे भाबिया तिना की गल कई हम जो कभी हूं लिखना तो यह चाहिए सी ए पहला एडिशन ए दूसरा क्योंकि बाद छपीए ना لیکن انہوں نے بئی مان نے سوچا بھائی جی پہلا ایڈیشن تو دوا لکھنے تو, تو نپے جاؤں گے اگلے آخر گے باقی ویک بئی دا مطلب پہلے ایڈیشن کی لکھیا ہے جیڑا پہلا سی اسے لکھے اشاعت اول جولائی دو ہزار چار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 نہیں رکھ بھائی جے نپے گئے، جیڑا نہیں رکھ اگے کرپیے جی تو دون چلتے رہن گے حکومت نو راہی کرنا ہستے سب لا عوام تمولی چشتی ناری دو دے دوتروں بلیز بھی سوچتا ہونا راہ نے کہ میری نسل نے میں گستاخا جی گستاخا میں گستاخا میرے جلسے نہیں کوشش بڑی کر لیکن اللہ تعالیٰ جی چاندہ کرا ایک بشیر دوس کی ملا بشیر فردوسی بورے والے او پہلو منافق میرے جناب ہو جی جی جی جو گلوں کا جاب دیکھیے اگلے دل جلسہ لگا جلسہ دے شہر, شہر بے ویچ تے خود مسجد تے مدرسے دے ویچ تے اند دا, اند دا منافق اٹھیا کٹیا جڑے نوجوان محلے والے آئے سنے جہے بچے ایمان نل پہ ہوئے ہوئے ہوئے دے کوئی جذبے ویخ آئے سن جناب نا پہلے تو انہوں نے رڑا رہ رہا ادو تاریخ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 مرری پورے میرا جلسہ ہونا سی حبیب کلونی اونا جلسہ کیتا مرزی پورے چی محلہ شہر دل چی شہر وہا بھی ہوں کی کہہ رہے سن ایماما نو کنا سنیا تے اماما نو بھوک دے سن ولیاں نو پیاکھ امام, کھانا، کہ کنو کنو دا دا کہ امام نو پا کھن وہ کنو کیسا خدا رسول کے مقابلے چ لیاؤ گے کہڑے امام نیا ہوگی چڈو ہر امام نو آ نبی پاک کے پیچھے یعنی کیا مطلب کہ سڈے امام نبی پاک کے خلاف نے نوج بلہ جہے امام نے بزرگان یہ تقریر کر رہے نے بزرگان ہو رہی ہے ملا نو گا میں گستاخ آ موبیاں کا وہ بھی دو نمبر جہ جی ایک نمبر ہات وال ج کرتابا بےمانا کا تیر فروشوں کا زمین فروشا کا میں اتے جلسہ نہیں کر سکا وا بھی کر رہا ہے یعنی کیا مطلب جنہوں بریلنگ رکھتے ہیں گستاخے رسول جلسہ کرے یعنی رسول گستاخی بھی ہوبیت بھی ہوئے کرام دی ہوئے کرام دی ہو, اکرام دی ہو لیکن انہوں ملوڈیا کی تاہ دا گستاخ اور الا تعالی مین دا گستاخ رکھے ہوں سمجھ لیا ڈراما مجھ لیا نہیں ایک گل تو کہ دونشن کٹے ساپ ن ایک چ رکھ دیتی ہے ایک یا پھر دوسری گل یہ کہ سی تقریر تو بعد انہیں بدلیا ٹھیک ہے نا دو گلا ایک گل تو ہو ضروری ہے کہ نہیں بھائی بائی ہوں میں پوچھنا مینو لکھے وہ اگے ذکر آوے گا اثا جو سر سجد کا ذکر کیا مسٹر جناح کا نواز کا بد نذیر ہے فلانے کا جرنل کا تاریخ دس تو ایسا مسلمان سمجھ یہ مطلب یہ کفر نہیں بنتے تو فلانے جی ایو ہے میں پوچھنا جی دا رکھیا ہویا ان کا ذکر ہال تک تسا رکھا ہوا ہے سارا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 وہ جی آخے چاہ کے اے حرام تو سات کفر پہ کر دو خطیب رہن رہ گے <سؤال> یار خطیب جو تو منصب کی ہے بولنا <سؤال> نا تو اے میں بول سکتا چلو چڈو ادھر کی جان لو بھرتی تو پہلی گال پہ آ جائیے بھرتی تو ہل ہونا بعد اگا خلاف مانزل اللہ کی ہونے ہے کی نہیں ہونا چڑ دو اس گل نو اصا آ جانے جو پہلے دن بھرتی ہونے برتی ہونے پہلو وہ سوتن لوگ میرے میرے نال پڑھتا رہا جمیل رحمان خان پٹانسی پیسے کا شوق پہ گیا او دوسرے پاس مڑ پیا ادھر میٹرک رلا کے ملوڈیا رلا رلو کے او فوج چ بن گیا سوبے دار فتیبڑ لائی سڑ لائ کے میٹری مار مار کے میں پرس گیا چھ ہفتہ ہو گیا لالا موسا تقریبی میں تازہ نوکری بھی نہیں لبی بھی منہ لے لی, لی. <laughs> آخر چالی بندہ سا تقریبا نونا کمرے کٹا کیا لاؤ ستنا لاؤ کورتے لا لو کے ایسا جناب جی نہ لا دیتے سارے چالی دنگے کٹے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 جی وہ پیوید پیویچا عجیب گل کو شاہ پتلا ہے میں آرام نا تو میں لیا میں پیویچا بھی پتلا ہے اسی طرح آخر تلاو نام اللہ کیس کرے گا جو اللہ خدا پابند चंद चक्या पिछे ढूंढ विखाई खड़े और हजरत यूसुफ अलम नाके में वक्त रन हाके में वक्त दल वो बुला और आप उथ नसदन पड़ फरदी پچھو کرتا چیس کے آ جانا چر وکرد ربنا میرے مولا مین جیل زیادہ پسند ہے مینو جیل محبوب اے اس کام اپنی عزت آستے جیل قبول پی کر دند چکیا کی خاطر عزت گوا سوا کے کوٹا ہو کے چالی بندے یہ کیا ہے میڈیکل ہو رہا نہ میڈیکل سڈے بزرگ فرماند اگریزا نے دو چیزہ میں ساری کہانی اپنی سارا ڈراما لکایا ہے دو گلا صرف دو گلا ڈرامہ پہ چل ہے जे दो गल होवन अंग्रेज सवेरे नाकाम है पूरी दुनिया आप ही नाकाम हो जाने के एक रंग की पूरी दूजा न रंग की पूरी किए जो कुछ हेलो या पीपा सिर्फ रंग की पूड़ी चा दें अंदर दस लख द्रह लख दाली लख दह लख एक करोड़ रुपया दौ गड्डी एसी आ रंग उतरिया हो उ रंग ना हो ایک کروڑ دی کسے لینی وہ سی والی گیڈی جڑی اے وڈی سیٹ بھی نہیں لینا لکھ دا ایک کروڑ دا کا جو کچھ چلتا صرف رنگ رنگ بڑا اے بچاری ہوئی تو بال قوم نا بال صرف رنگ لے آشک ہوں مسلمان بے رنگ کا اے تیرو کام رنگ دشک خدا بھی بے رنگ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 हूं चकलिया काम है ना टीवी स्टेषन रेडियो टीवी वीसीआर हूं जे ओन आखो चकले चकला कंजर है कंजर विखाने कि लैण क्लब बेटी कि चली मैं क्लब जा रही हूं ठीक है जाओ जे आखो चकला سارا ڈرامہ لوگ ہوں چاکھو کنجر جڑے فلمی کنجر ہیں تھڈو وہ بھی اس لفظ سے لڑتے ہیں سان کنجر رکھ جوں جان د اسلام نے لفظ بھی مسلمان نے ایسے رکھے ہوئے کہ تھڈو لفظوں کو ہی برائی تو لفظ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 غزالی کالج ہوں وہ او خوش ویچ دجال پہ تیار ہوں اتو گزالی لکھا گلا ہوں ہے رنا نو تو مردہ نو جنا دی چھٹی دینی گورمنٹ نہ کی تو رکھے حقوق نسواں بلشا حکومت جے جی اتنے لفظ بلیندے بھائی رنا جناح کی چھٹی دینی ہے میرے خیال دے تھڈو اتو دیا رنگ بھی آخنا بغیر جنادی چھٹی تک ہونا سک لیکن حقوق اور ساریا گشتیاں خوش ہوئی بیٹھے تو نعرے ماری بہت شاید بہت آج حقوق بجند یہ پتا نہیں آ بنا لگے نے زنا دی مشین بنا لگے نے کوپتی جیسی دیسے مرضی پوچھل چاہو یہی ہوئی اثر ہے تو بنا لگے نے کھوپتی خوش ہو میرا کام سوکھا ہو گیا جی صرف نام ختم خدا بھی کر دیا ہر مسئلہ نا پینٹ پینٹ آٹے اللہ لفظ بولو تا تو مرد مینو کیوں آدھے یار چشتی گلا ٹھیک کردہ لیکن لفظ بڑے بے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 ایک نہ سن کے نہن کے فیصلہ کرے گا ادا پچا سے لکھ دلانا یہ کوئی بندے کا کوئی کام ہے میں ہر ٹو واہ و کھاوا ہوں صرف نہ ہوں ملا جا لرین کر दरवाजा बंद कर कुंडी ला के बैठता सी मस्थ को वेख लवे मै अचानक दरवाजा खोले तो मेरे सत्र तिगाह पै जा कु ला के बैठा इधर कुंडी बंद पई हों उधर नाला अपने हथ फुलद मुला की रोवे बंदा اور کسم خدا بھی کر کے میں گورمنٹ کیو رکھے ہوں تے باہر جانا بھی ای کرا ہوں باہر دبئی ادھر سعودی حکومت یعنی ہرمان شریف آل پاس ادھر بھی جاوے نا جڑا ادھر کام کرنے جانا ہے نا کم کرنے ادھر بھی کر لیں اوکھے بھی کر جی میرا ہمسایا مینو وہ تھا آخر جی بالکل میں روپیے لے لیا مہربانی آخ میں جان چڑائی اور یعنی دو چیزاں چلتی ہیں یا ٹوا وکھاؤ یا رپئیے داہ واہ سکولی ہو واہ یا پیسہ یا ٹوا دو دے آشق نے یا دے یا رپئیے سدکے جاوا اس مہذب قوم تو وہ جیسی بندے چکے رہ گیا جو ایمان نال وہ روزانہ کمال لے جی اپنے ہاتھ دی کمائی کما لے جی ایمان نالے پلیٹفارم پہ اپنا نینا می نے وسایا پلیٹفارم کے جان چڑھائی جاؤ انہوں نے کوئی پرواہ نہیں ہوں لکھ لہنت قدم خدا دی کر کے آنا پھر لہ لکھ لانت در در در در ہوں ایمان نال جن اپنے زمیر دا آخری قطرہ مارن واسطے سنو کیوں یہ کام رکھے اس واسطے کہ جیڑا بندہ اپنے شرم دہ غیر بندے نکھاو راضی ہو جاندہ ہے نا پیسے دکھاتا ہے سمجھ لو اس دلے نے اپنی ماں اپنی بہن اپنا ہر ان پیسے دی خاطر قربان کر دینا کیونکہ جڑا اپنی عزت نہیں لکاؤ دلہ ماں بہن بھی کت تا یہودیاں رکھیا ہے کہ اصا سکولت چ محنت بڑی کیتی دا زمین مارن دی مت کوئی قطرا حال پھردا ہو لفظ ہوں ہم مجبور ہیں کیوں بھائی اس پیسے دے پیچھے کھڑے دے تو تر خلاف چلی کیل جائے ساڑی مجبوری ہے سیدھی گل ہے پیسے خاطر خطرہ قسم خدا دی اگر اے لانت اس قوم کے بوٹے نہ آپ دا کترا کوئی ہوں تو ہو سکتا ہے کہ نہ جدو قانونی طور پہ آن تو لانت پا بھائی آلا نوکری نہیں کرتا اس نالکھا ہی سنگا وا لتی کم تو میرے کو کراو لیکن کیوں ایس واسطے کہ جنا اپنا ٹوا مکھا چڈیا ہے انہیں لانتی کو کوئی تو نہیں ہو سکتی قسم خدا دی اے کر سکتے کہ خبردار بولی نہ میت پرچے بن جان گے میں خلاف تو نہیں بولیا کو بےہوا گل سمی کی نا بولو میں صرف تار کرا رہے लेकिन एक मैं दसा कौम पूरी का इरादाए हुई है कि सावे नंगे होवन जिमें अगले होंगे ने सालो मिया इस पासे तो लग जा लगने यह भी नंगा जरूर करा अच्छा मैं एक गल होर पूछना कि रन्ना जड़िया लगदिया इन्ह में भी मेडिकल होंगे ने आखिर नवे लगे हर पास लगे मेडिकल अच्छा इन पहले ही, ही नमाज पढ़ा के फर्ज होबह है असा तो यह सुन जा रहे मसला भी एक फर्ज पढ़ा के एक बार फर फर्ज पढ़ाकर दूजी बार नहीं पढ़ा सकता मांगा चुप करा तेरह नहीं पता है फौज इतना भावे आखण चार नमाजा चार पढ़ावे आखण छे اور کہ نسن گے اس غرض تو جیڑی غرض مقصد اونا دے خود اعتراف کردہ مقصد سابت کیا نسر کی ٹھیک ہے ملا تقصد یہ نہیں سی لیکن اگلے کا مقصد تھی جی جنادی تو یہ سی جنہ کی تمنی تو میں بھی یہ لکھا کہ حکومت کا مقصد ہی یہ تھا نظام حکومت دنال ہم زبان ساڑے خلاف نہ مکانا اگلے جمعہ باتی اغرا و مقاصد پیش کر کے پھر ثابت کر کے اللہ تعالی کے فضل چلان گے آخر بابا نا no te la quita la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 صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائزته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پلا تو یا گیا یا رسول سلام عال گیا سیدی ہا ج من والا عال گوا سا بھی قیا مکین کلو بل السلام علیکم حمد و سنا برو بر ختم المبیا الح تحت و سناتمباد آجر دی دعا ہے حق تعالی جوادن کریمن ال الرحیم مولا چیز خاندان سمے دوستوں سمئے دارین دی شہدت آفیت آمین دوستو جواب الجواب کا سلسلہ جاری اساری اج اس دیر تیسری قسط جناب نو پیش کرنی اللہ تعالی دی مدد تو فیق دزشتہ جماعت ال اندر جناب کے سامنے تنظیم ال دے اغراض اور مقاصد جو میری قلم نیش کیتے گئے سن اور جنہ کے حق دے مخالفین جڑے حضرات ہیں فریقی مخالف ہو تنظیم دے اغراض و مقاصد ہون دا انکار کی سی میں جناب شامنے غرزان دے سامنے دو غرضا گزشتہ جمع المبارک مبارک کے اندر و پیش کی سن ایک دی مسلمہ سی नी तालीम अंग्रेजी तालीमर करना मुसावी करना यह उन् तस्लीम भी है सी और उसकी कुछ वजाहत जनाब ने गुजश्ता जुमात उमारक अंदर सुनी दूसरी दशी सी اگریزی نظام حکومت دی مدارا سازیاں موافق کرنا متفق کرنا تاکہ کفر دے نظام کے دے خلاف کد جد ملازم بن گئے تو بولنے کی کتھو لگے نہیں تو حکومت پابند کر دیڈے نظام ساری حکومت دے تو ساتھ تابے بھی رہنا موافق بھی رہنا ہے ہم نوارا جی اثا آخنا تصای کرنا تصا اپنی مرضی خدا رسول دی مرضی نہیں کر سکتے دے شرائط جدو حکومت دی ملازمت ہے یا لاستے پڑھنے تو لالمی بات ہے کہ اتفاق کفر نظام حکومت نال ہو گیا اے ان کا دوسرا مقصد سی جن مولی تسلیم نہیں کر رہے تیسرا مقصد میں لکھا ہے کہ نظام مستفا صلی اللہ تعالی وسلم دا رستہ روکنا اور یہ اتنی جیڑی حرد دوسری میں جناب نے پیش کی تھی اس دا لازمی نتیجہ جب مزی نظام حکومت ذہنی قادی۔ عملی لحاظ نال متفق رہے تو نظام مستفاق صلاح رستہ پیا رک گیا مدارس جنہاں نے نظام مستفا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی علیہ وسلم دی تعلیم و تربیت لکا ننی اسلام دی تو جب یہ متفق ہو گئے ادھر تو نظام مستفا صلی اللہ تعالی کی ادھر آپ رستہ رک جانا ہے جڑی کہ ان حکومت ملازمت لین تنریم تنظیم المدارس جو کچھ بنایا گیا اس اے اے تیسری غرض کھلا جنے تو روشنی حاصل اس تو یہ ترا حاصل کتنے لکھی الوڈیا نویں اس گل کا پتا ہوس ہوگریز اور حکومت کا منصوبہ کہ اصل نظام مستفا کا رستہ ہمیشہ رک جاوے اللہ تعالی نے انہوں ملونڈیاں دے ضمیر مارے ہوئے اُن دیتی وجہ اے دل دے ہو چکے لا تعمل ابسار ولا کن تاہمل کلو بلتی سدور آنکھیں نہیں ہوتی دل امکھے ہوتے ہیں انڈے نے گرو ہے ہی نہیں میرو اللہ تعالی بسیرت دی جہی جی تنظیم مدارس جہیں حکومت میل ملاپ کر کے ان رکھے ان پہلی اکا گردوں میں ساری غرض کڈ لیا نے خدا کی یہ آخری ملمیار چشتی صاحب تری مہربانی تصیا تو نہیں توں پہنچیاں ارسا آنے ہوئے سا چلو اثا نہیں پہنچ سکتے پہنچا دکری لالچ والا جمیر ہمیشہ مرح ہونا لالچ والا جد جن حکومت کو لسا خوش سمجھدار ہو لینے جن لیں جن تمہیں تما آ جمیر ہمیشہ ادا ہو بےتما بندہ ہمیشہ حق اللہ تعالیٰ نبی لوگ کیوں آخر سال؟ دی میں تم سے اجرت نہیں مانگتا میں زمین ابد الطاب شروعی اس لیے گل سنانا بورے والے تقریر سے گیا آخیا جی پاسے ایسے ٹبے منگو کسے چیز لکھی انس ایسے منگ دو جلسے گریب بندہ کرا نہیں چکا کتنے لکھے हूं ओने पहली गई की आखिर किन्ना किराया लगता बोरअ दो ढाई सौ का किराया उया कर हम मैं आख्या मैं सालो करो चलो ए तो उ करे जे जलसा करावना जिन्हें ओनेका सुना कि आप सुनना हों तू कोठी वे तो उन्होंने किराया दे हर जुमे पढ़ने उ करे फिर सारा दो पांच सौ बंद उर जुमा तेरे को दुर आ fire نمبر دوسری گل کربی پاکستان جناب مطلب بستی چند سپیاں آخر جناب کوئی ہے دم کرنا دا دا دم کرنا دم کی بکری کہاں دم کروں گے بکری اجرت لیا دم کر کے بکری اجرتیاں لیا تو جناب ہزور پاگ چلے گئے ہزور پاگ سکار نے فرما کے پوچھا جاتا دس ہزار اس طرح ہوا تو آپ نے فرمایا مین بھی دو تصویر بھی کھاؤ حدیث بخاری شریفج ہے لیکن تو سب کے جا استنباد دم, دم کرنے دم کرن کرن اجرت تھوکا ہے کرام نے جائز رکھی اور راجماں اے نہیں رکھے کہ واض تبلیز دی اجرت منگنی ایک صاف قرآن کا فرماندہ کلاسال ہے جراب سڈے تمام فوک آ کے نزدیک حرام سارے فوک حرام لکھے لیکن اس حبیز نو نہیں پتا کہ دم کرنے واہ کرنے فرق نہیں. سنو دم کا مسئلہ او کوئی بندہ حکیم ہے تبھی تبھی طبیر اپنی تبدی اجرت لے سیکن واض نبیز تبلیم کی دی, دی, دی, دی, دی اجرت نہیں لے سکتا جو سوا نبی نبیز ہتنا ثابت کرو آہ! آہ! जरा जमाम इमामत करा भी उजरत लगा इस वक्त दिदा अपनी हां महसूस कर दिन इन बजे इन बजे वक्त पाबंदी करनी साह का मसला है कि जेडा कि खिदमत मसलूस हो हक बन जो उसकी जो जरूरत बनती है उस कर اسی طرح قاضی وغیرہ ہو گیا اسی طرح مدروے سے دین پڑھا رہا جائز رکھا لیکن جہاں واضح یہ بندے تے اپنے فر رہے کیونکہ نبی پاک نے فرمایا ہاں جی جو تم میں سے برائی کو دیکھے ہاتھ سے روکے نہیں طاقت رکھتا زبان سے روکے ہاں جی نہیں طاقت رکھتا دل سے مرا جانے نبی پاک سرکار نے طاقت دتا ہٹ تبلیغ نو فرض کرار دیکھا سریت نے کہ جڑا بندے اپنا فرض ہو گئے اجرت رک نہیں لے بندے اے فرد اے فرد ہے کہ تبلیغ کرے یہ فرض ہے کہ اپنی کی نماز پڑھے یہ فرض کو نہیں کہ جڑی فرمائی نے لوگ نو نماز پڑا وہ فرض نہیں لوگ لو نماز پڑا تو پابندی لاؤ اتنا کھا سد کیونکہ لکان کا فرض ہے جہاں آدھار چاہتا ہے اسے تاکہ کھا ہے یعنی بندے فرض نہیں تو لوگوں کا فیصلہ کرے فرض بنتا ہے کہ ای بند چن حق مطابق فیصلہ کرے تو قان جی نو مقرر کرنے لکا کا فرض بنتا ہے کہ اس نو اس کا خرچہ نان نفقہ ہے اس نو ضرورت ادا کر سا کر کے اتنا لینا ذہن کرار دتا گیا دا جائز قرار دتا گیا لیکن ان پتا نہیں مرے تبلیغ دین دیتے مومن مسلمان علم رکھنے والے بندے سرد لگیا نا فرد فرض کی اجرت منگڑا ادا کر کے اے اسی طرح جی کوئی بندہ آ کے نباز <deleg Diroma Deus> پڑھ آپ کے مینو روپیے دو کہ میں پڑھی بھائی جہ فرض بندے کے اپنے پہ وہ بھی اجرت نہیں لے سکتا نماز پڑنا فر رے نماز پڑ کے اجرت نہیں لے سکتا تو واد کرنا فر رے تبلیغ کرنا فر رجرت نہیں لے سکتا ہاں یہ ہے کہ کرایہ مان سکتا ہے کیوں کہ یہ کے جامنا تو کرا اپنا بھر کے جامنا یہ فرد کوئی نہیں اراشی رتھن کا لکھ را جو قریب والے ہیں انہوں نے ڈراؤ جتیں تک تا واس چل رہا اتے ڈراؤ گیا اگلے وہ کرایہ بارہ دن وی مسئلہ ہے جتر اجرت لینی سارا پران سوا لکھ نبی ایک نبی بارے ثابت کر دے میں کسے نبی تبلیغ کر کے ایماندار دسو سید لمبیا صلی اللہ تعالی وسلم میدان چاہیں اس نے میدان چ اپنے پتھر کھا دبلیغ دے نہیں نے ند کیوں نہیں آیا بکرا کا مسئلہ یاد آ گیا یہ یاد کیوں نہیں آیا کہ تبلیغ کرنا تو ایڈا ضروری کام ہے کہ پتھر کھا کے کرنی بھی کرنی پہ لیکن خیر کیونکہ ان کا مسئلہ اپنا پیٹ کا سی یہ ہوں مجھ تحد آپ نے اپنی انہوں کی شریت ہے اپنی فکا ہے جی اس ملا پوچھو کہ تکا دی فکان فی نا آخنا آن تور فکان فی ثابت کر دے کہ انہیں فرمایا ہوا اجرت منگنا چائے خیر گل آ گئی میں روکا کردہ تھا کہ تما بندے نڈ دی تما بندہ हक की गल कर सकता तो पक्की गोटिज मिसाल हूं चाहली जिस बंद ने रखी होगी ना भी अखा च अखा पा गल नहीं करता एक चाहली लालच बंदे अखा नीलियां करा छ जिन्होंने सारी आस य होने कि असा लैने हुकूमत कोकूमत को लगना नहीं हुकूमत सारा कोकूमत को انہوں نے کدو نظام مستفا کی گل کرنی یہ وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خل اللہ نظام مستفا سل اللہ تعالی علیہ وسلم آڑ کیڑ کی نظام مستفا سل اللہ وسلم کی گل نہ کسی کی ہونی نہ ہل تک کسی کی اگر داخلہ پابندی لا نہیں سکتے اللہ تعالیٰ جن دیکھ کر دے سمجھ نہیں آئی میری گلانت دسو بھی ایسے میں سال میں بیان بھی سی نے دو کشتوں سابق کہ اسلام واسطے ووٹ حرام سے ووٹ دینا بھی بیاں انہوں نے دو کیتا قسط مسلے نو حقوق نے سو ایجا اچھا خریدنے نہیں چلو یہ دورہ چڈنا اس واسطے کہ یہاں مولبیاں نو پہنچنیشتہ پہنچنی تاکہ ان ایک نواں مسئلہ معلوم ہو جائے جی تنوی نچن رہے نے باہر بھی اچھے کرانے رہے گا اس مسئلے کو بھی تو چلو یہ مسئلے بھی میں انہاں نے کان چڑا چکا سمجھ آئی کہ نہیں آئی توجہ لال بولو سبحان اللہ میں کلم کھلا دعوی کرنا تو ایسے دعوے سے میں قائم ہاں کہ اسلام کے لیے ووٹ دینا حرام ووٹ بلک اسلام کے لیے ووٹ دینا کفر لینا بھی کوفر ووٹ لے کا مطلب ہے وہ ووٹ کا مطلب ہوں کسی کہ ریلو قبول ہے یا نہیں تو اس رائے اس بارے نہیں جا سکتی بندے کو کہ جس کے متعلق بندے نو اختیار ہو کہ وہ قبول کرے کہ چھیک رد کرے, کہ چھیک رد کرے کہ چھیک دو, دو, دو گلا اختیار ہوئے وہ اور گل وہ کم جائز اور قبول ہوئے اسلام ایک واحد ہے جس بارے موومنٹ اختیار نہیں مومن کا سر لے کہ جو امر آئے اس ہر قبول کرے اس کا اختیار ہو جب تک کوئی کافر ہے اس وقت تک وہ کر سکتا نے اختیار ہے میں اسلام قبول جب وہ مسلمان ہو گیا ہے جس کو نے ای گل کر دیتی ہے کہ نے اختیار ہے میں اسلام قبول کرا نہ کرا اس لئے کافر ہو جائیں اس وقت غیر مسلم مل مرکن ہو جانا جنہیں ایل کر دیتی کہ میں نے اختیار ہے کہ میں اسلام قبول کرد کرا یہ اختیار انہوں سے چیر سی جنہ چیر کیس ہے بندہ جدو مومن ہو گیا اس لیے اختیار ختم اور ہر صورت اسلام ہے اس قبول قبول کرنا المصیر کر اللہ آپ کی جدو کوئی اسلام کا حکم اترتا صحابہ صحاب تو نہیں سر کچھ میں رہے کہ تاریخ کے لائے یہ قبول ہے یا نہیں جس چیز کا اختیار اللہ مکی ہو سکتا ہے واسطے اس اللہ قبارک و تعالیٰ نے کلام مجید کے اندر فرما دتا ماں کان ولا ان قبل سو آم رن یقن لاہو من یا راتو مین آم رےم فرماؤ کسی مومن مرد اور عورت کا حق نہیں کسی کو اختیار نہیں اجازت نہیں مومن مرد اور عورت واسطے کہ رکھ بلہ ہو امرن جب اللہ اور اس کے رسول کسی کام کا فیصلہ کر دیں تو آئی یکون اعلی رومل خیارت من امرے کہ پھر دا اپنا اختیار رہ جاوے اپنا اختیار رہ جائے, جائے کسی معاملے بارے جا فیصلہ اللہ تعالی کر دے اس کا رسول کر دے اے ای آیت صاف پہ دس دی کہ اللہ رسول امر امر تو بعد کسے مومن مرد عورت نو اختیار رہ سکتا یعنی یہ مطلب یہ نکلیا اس آیت مبارک نے صاف نفی فرمائی کی چیل دی ایمان دی کس کو جی, جیڑا بندہ ہے سمجھے کہ مینو اختیار اللہ تعالیٰ اس کو ایمان بھی نہیں فرما دیتی اور ایمان اس بندے واسطے ثابت فرمایا ہے جیڑا بندہ ہے سمجھے کہ میں اختیار اللہ دے حکم عمل تو بعد رو مسئلہ اسلام دے اندر اگر کوئی انتخاب ہوں گے سر تو پہلے نمبر سے امام بھی انتخاب لکھے اور دوسرے نمبر انتخاب شخصیت دا کا سی نظام دا نہیں سر کیا مطلب کہ یہ نہیں کہ لوگو تو اسلام قبول ہے یا نہیں یہ پوچھا جاتا سی کہ لوگو تو ہم اس اسلام لوگوں تم کے چلاوے کہا بننا چاہیے یارو کنا فرق ہے وہ مہینے سماندہ جیل مستفا سلام کا موٹا مسئلہ نہیں معلوم ہو سکیا زمین کا چہلے مرکب کا شکار ہو کہ آپ کی جہانت نو علم سمجھ جہاں سجاوے رٹا خر کا بئیمان تجہ لے انہوں نے لالپیاں کا علاج اور کیا کرنا تم موٹی کی جی گل یارو ایمام دسو کنا فرق کے ایک ہے لوگو لوگوں دسو اسلام قبول ہے یا نہیں ایک گل یہ ہے نظام کا انتخاب کرنا دو کہ لوگو یہ نظام تو ہے ہی ہے قانون تو اسلام کا ہے ہی ہے حکومت مت لیکن یہ دسو یہ چلاوان راستے بندہ کہنا چاہیے شخصیت کا انتخاب ہے وہ نظام کا نظام دا انتخاب کفرو اور شخصیت دا انتخاب اسلام فرد ارباب حل و عقد اقب مزتحرین میت مستقب متفرگل دیار تلقار اسل ہے کہ جان کوئی اپنا حق کے منتخب شخصیت کا انتخاب کوئی مائی دل آلے نہیں بخا سکتا کہ الا مائے ہکا سابقہ ادوار دے وہ کٹے ہو کے تو انہیں مشورہ کہ ہو یار الیکشن تو آنے بھائی لوگ نو اسلام قبول ہے کہ کوئی نہ یہ عجیب گل ہے یہ جے بھائی ایمان بھی اسلام قبول ہے یا نہیں وہ مائر فال دینا جڑا اللہ تعالی قرآن پاک شریعت اسلام اس, اس مسئلہ سمجھا اور ایمان درد پلاو ہے بالا نو کہ نہیں اس کے بارے کدی ووٹ ہوئے نہیں؟ یا اس کے بارے پوچھنے کا مقصد ہے جیڑی شاید ہر سورت دینی دینی کدی یہ کسی ووٹ کرانے نے کہ میاں آؤ بھائی ہاں یہ پیشاب پلاونا چاہیے گٹرتا بالا یا دھ پلا چاہیے وہ در ووٹ کرو سا تو اندر ووٹ ہو لگ دیں تو کف کا قانون پیشاب ہے نبی پاک سکار کا قانون بمنگ دھد دے اے اے اے اے کیم مطلب ہویا انہوں کا انتخاب کرا دے مال، اللہ پتا نہیں ہے کوئی نورانی صاحب کوئی نیازی صاحب کوئی قالمی صاحب کوئی فلانا صاحب ساری زندگی ووٹا کے پیچھے رہ گئے اور میں انہیں سارے کو پوچھنا کہ میں نے صرف ثابت کر دو کہ اسلام کے بارے میں لوگوں سے یہ پوچھنا موموں سے یہ چاہیے کہ تمہیں نظام مستعفی اسلام چاہیے یا نہیں اگر قرآن حدیث تو صرف ثابت کر لیں میرا صرف اسلام نے امام حسین ورگیاں pues تو سر منگے تیر تو ووٹ منگے گا کیسی عجیب گل اسلام کا ووٹ ہاں بھائی لوگوٹ اسلام قبول ہے یا نہیں پوچھ رہے ہیں اچھا میں اکل دیا تو پوچھنا چلو پاکستان چاہ دو جی جس مقصد بنے سی اے کہن نہ بھی اسلام واسطے بنے سی چلو اتے پوچھو بے جدو بن گیا تو ساری قوم ساری جہی پاکستان آ گئی انہوں نے آخر اسلام آ گئے اتری ہالے کمشن لے لے لگی یار مانو دیکھو پاکستان اسلام بنے جی ادھر آ گئے وہ اسلام آ گئی اسلام آ گئے تو ہر صورت میں لاگو ہونا چاہیے لوگوں سے چلو بہم بھی لے پر شہر ہے پاکستان بڑے مطابق انہیں اسلام کبور نہ سارے غیر مسلم نے لہالا بریلی شریف میں غیر مسلم رہتے ہیں مراد آباد میں غیر مسلم رہتے ہیں اور ساج میں غیر مسلم رہتے ہیں جو کہ سی پی نے سر غیر ہیں رکھ پہ جنمان ہوتے رہے وہ سارے غیر حسلمان یہ ساتھ شریعت رسول کی بات کرو دلیم کی بات کرو یہ کوئی عیسائی مذہب نہیں یہ کوئی یہودی مذہب نہیں جنہوں اندر پوپان کی پوجا پاٹ ہوئے اسلام میں فاروق کے آلم یہ رکھنا پہنا ہے میں تو مجھے سیدھا کر دونا پہننا ہے اگر چلو خلاف نہیں چلے اور نہیں چل سکتے تھے کیونکہ دتی ہے زمانے رسالت نے لیکن اس کے باوجود ان اور بن گئے تو صاف روس کہ لوگوں میری اس وقت تک مالنا جب رسول اللہ کی شریعت کے مطابق ہو اگر لوٹ اٹھا کر دلار پر مار دو ہمارے امام اعظم بھی یہی کہتے ہیں امام شاہ بھی یہی کہتے ہیں امام احمد بھی یہی کہتے ہیں ایک کون نے جہاں اب کوئی ٹوٹ کوئی کوٹ کوئی جناب سرپنچ ان سرپنچ رکھ کے ساڈے اگے تو دلیلہ پیش کر دوں اللہ اچھا اگلی پری گار میں رکھی اگریزا نے حکومت نے کہ تنظیم المدارے سو نرابر کیا اصا کاندھ انگریزی تعلیم دے हूं अंग्रेजी तालीम ने जो बराबर किया लिया जो सही मन तालीम जी तहजीब अंग्रेजी तहजीब अंग्रेजी ओनू भी सही मन भी मननी पैनी है क्योंकि तालीम है ही अंग्रेजी तालीब की हो अंगी तालीम शायद आना है ही नहीं है ही सारी तहजीब हांजी तो फिर तनजीम तनजीम जरिए मदरसा भी अंग्रेजी तहजीब वाली मकसूद सी کہ پہلو منا لو پھر آپ نصاب ای لو ایچ داخل کرو جد کر لے تو آپ تعلیم آئی تو نساب سے دینا جہاں مطالعہ پاکستانی چھاپی اس اٹتالی سفر اٹتالی سفر ہوتے, ہوتے میں تحریر سے کی پیش کیتا لیکن اُنہوں او پی گئے نے جی ختم لو پی نے ختم ماحول جڑے پی جانے بالکل نہیں سرکاری بھی اس کا جواب ہر قومی زندگی کے ہر شعبے میں عورتوں کی شرکت کی حوصلہ افزائی کی جائے یہ مطالعہ پاکستان جڑا مدرسے سفید ہوں ایمان نال دسو کہ قومی زندگی کے ہر شعبے میں ہاں جی شوکر سیلوی انہوں مولویا داریاں رن کی برابر شرکت کیونکہ ساڈیاں تو ادھر آ سکی سی گل ہے سر کیوں اپنا حوالہ دیں لکھے معلوم ہونا کہ ان کا ٹبر جہا ہے نا وہ زندگی کے ہر شعبے سلینری پی سی او سب جہاں مرد بھاندن ہر پاس انمبر ملاو ہوں یہ تحلیفی ایمان لال دسوئے میں لکھا بھائی پنجو گرد لنظیم کے ذریعے تنظیم دے ذریعے, ذریعے اگریزی تہذیب واڑنا مقصور سی اگریزوں دا مدرسہ ہے تاکہ ملا جا کوئی غیرت ہیا بچائی ہے یا کوئی بال مسلمانوں کا دین لے بھاسی رنگ ترنگیا جائے تو دلہ جا کے بئیمان کا تو بن جائے ہاں اگریزی تحریب نظی تسلیم کر لے آخر تفلیم کتنا دینا پورے جناب اپنے بتالے پاکستان ہاں یہ فکر لکھیا کیوں لکھیا اس وقت بچا پڑھنے گا دل کی گی تو کی میں سبز کے آیا زندگی کے ہر شوٹ میں باجی جانی چاہیے اس کنوتے آس آخر شوکر سیالوی نو ابا جی میں باضی لے چلو کہ نو گفتی سال چاندیا نو آخو ڈیڈی چل رہے باجی نو لو کی ڈیڈو بس کلیندری دوستوں بات ٹھیک ہے ڈیڈی متعلق بھول گیا ڈیڈی بھول گیا ڈیڈی ہو سکتے بے گھر بار تو ہو لو ہو ملنے کے بننا اے حرض میں اپنے ہاتھ کٹے جی جی میں اپنے آپ کدیے داد دو گلت رب دہلی دو برمنٹا لانسی حکومت انہوں نے جانوں نے جو پیشانے رنگوں کے منصوبے جو دے رہ رب سونے میں بغیر انہوں نے کسی کتاب پڑھ تو سانڈی سانپا چی سانوں آپ کو دکتا زندر زندر تک پہنچا دتا ہے سارے دل کے اندر بصیرت دتی سل کے اندر تصویر کہ کافی منصوبہ بنا ہے وہ پہنچ جائے سوال تو ہوئے سنو گرد میں رکھی چھویں گرد میں لکھی یہ خاصت کرنا مقصود سی کیوں کہ اسلام دی تعلیم دا مقصد ہے خدا تعالی نو راضی کرنا او دے حکما نو جاننا جناب کرنا نو بھی دسنا اے ہے ہن جی تاکہ بندہ رب سونے رب سونے کے حکام تلے جی چل کے تے مولا سونے تو جناب معافی منگ راضی کر کے تے جنت لے لو رے کے تعلیم مذہبی کا خلاصہ یہی تو ہے سب مل گیا اسے جسے اللہ مل گیا اے سادی تعلیم دینی کا فرمائی. فرمائی دین کی اے اے مقصد ہے غیر مقصد غیر وہ مقصد مقصد اپنا ٹھکانا جہاں نم بنا وے یہ نہ نبی پاک نے سختی فرمائیے بل کے حضور نے جہاں پندرہ چیزاں پندرہ چیزاں گنوائیں حضور نے مفتی احمد یار مفتی احمد یار گجراتی ہے میرا چل منا جی جی شرا نشک لکھی ہے اسلوی نہیں بند یہ ملم بند ہے لکھیا اس حدیث کے تحت فرمایا جاتے کہ کہ علم دین نہ پڑھے تو جی علم دین پڑے تو مقصود ہو گئے سر رشو پیسہ نوکری یہ ہو یہ سب فرمایا گئے خدا ناستے نہیں من تو رسول بھی منو اور رسول بھی من, دے بھی من اور منوہ من کی مقصد رکھا یہ مقصد رکھا نوکری پوچھو کیوں پڑھنا پا سا میں نوکری لینی ہے لانتیاں پوچھنا بدماشو حضور دیمت کا گول گولکا چل مو جڑے جی بال آنے سن ربی پاک دے دین دیپو تب دین دین سو نو سونے نو اپنے تنسج کرنے سنگ مقصد بنا دیتا نوکری پیسہ چکے مان بسو نیت نہ بدلی جانا بدلی میں لطیفہ سناوا مولانا ابد الحکیم شرف کادری صاحب نے جا میں گامیاد رہا پرانی گل ہے میں بیٹھا سا میں ان کو گل کی, کی حضرت اے اے چنگے جہانگی تیار کر رہے ہو چنگے جہانگی تیار کر رہے ہونا اس پا جو من طالب علم اللہ تہالا سال من میرے نارا اللہ غیر اللہ غیر نہیں غیر اللہ تے علم حاصل ہے سکار نے فرمایا ٹھکانا جاننا حضرت جن بال پڑھن رہے نوکری قسم خدا بھی کر جانا شرف صاحب نوائے چپ کرنے دے کوئی چارہ نہیں چپ نہ کرتاد ماؤالا غلام رسول رضوی صاحب رحمت اللہ تعالی ہو گئے،, کر گئے مولا سردار رحمت خو... داماد اتوں کے شاہ خل ادیس مینو خود فرمایا فرمایا, فرمایا تنیاں لیکن جد ڈی ہاوی ہوئے نا اسلے کوئی شا نہیں ہاں بڑی نام چیز قلندر اقبال فرما وہ علم نہیں زہر ہے آرار کے حق میں جڑے خدا آزاد بند دنیا تو آزاد نے دنیا دی دن محکومی تو آزاد نے وہ علم نہیں زہر ہے آرار کے حق میں جس علم کا حاصل ہو جہاں جاؤ جمع جمع جس علم دا مقصد علم نہیں ہوتا وہ اللہ دے آزاد بندے حق چ سہارے کیا کرتا وہ قتل پہ کرد ہے مومن جس علم دا مقصد چکو کرے تو میرا خاصا مردو دو کیتی بیٹھے ہو زندہ بال قوم دیا زہر پلائی مکھد لانتی رکھا ٹکڑ پانی تے حکومت نوکری نہ مرادو حرام کی نوکری کفر کھڑی نوکری اور مردہ پر کر دلے بھی آن پر سکھا د سڈا چلنگر بار فرما جملی میں نے داری منا سی اصا داری والے میں آڑی منا تلو چنگا اچھے کیوں میں کس واسطے تاری و شریفرمایو دہڑی بولنے جان بکرے دہڑی ہوں بکرے دہڑی ہوں جب دہی نی ساری گل ہو بکرے ایسا کی سمجھیے مفتیق بال کی سمجھیے بکرے نو قوموں دیکھ ایمانا کیا بول ہے نا ایمام کیا بول رہا ہاں قوموں کی تقدیر وہ مردا درویش کوموں کی تقدیر وہ درویش جس نے نہ ڈھونڈی سلطان کی درگاہ سمجھ آئی نہیں کوئی نہ آئی لال برو سبحان اللہ وہ تو سلطان بھی اسلام کے ہون تو سلطان بھی کفر اچھا ہو فاسد کر دی ماں ارادہ نیت انتہ سارے دار و مدار نیتان تے جب نیت ڈیڈ ہوئے رب کی طرف آزاد کے دیا کہ میں استعمال کر دے چکے حکومت دی مرضی نال چل کے کما گا میں تھوڑا واسطے پا اچھا ہونی مان لر جی دائی بال کٹ دی می تو اویلی كتے؟ كتے لکھیا میں دل, دل آلی کتاب تھی گلا شرارتی باہر لکھنی سر تو دل کی کاپی تھی اللہ کے دل تل کی کاپی فوٹو کاپی کر کے لوگ رکھ چیاں <تصفح> اچھا ستویں غرض میں لکھی الوم دینیہ کو ناقص کرنا بلکہ ختم کرنا یہ بھئی جدو مقصد ڈپلومہ حاصل کرنا تو حکومت چ لگنا رہ گیا تو ہوں منڈیا نے کوشش کرنی ہے بھی تھوڑا جا نساب حکومت بھی اوے رکھے چھوٹا موٹا نصاب ہوتی مکاؤ ڈپلوما لو کم ایم ٹکرو سب تاری مہربانی میں پگ بانا مینو کتا لبی نہیں پی تو تھوڑی مہربانی انہیں بھی نہیں ہزا آئی کہ آقا نے فرمایا ہے عالم آلم عالم باب بابل امیر امیر پھر پیر میری علی شاہ تاجدار گولڑا ان دے بے پرواہ ہوں سنو ہے اے جی اے بیٹھ دے بیٹھے تے جگ ملانا دوبارہ نہیں فل کر دے سردار احمد صاحب مشہور ہے آپ حدیث پڑھا رہے سن آپ دیکھے ہی نہیں دیکھا بیٹھا رسول مگل رہنے نے غالم حدیث رسول پڑھنے رلدا فرد سارے کنڈے بوے تا جانی شرابی ہے زندگ ملے اے عالم گیا چٹیا پوکیا ہاں مسلوئی عالموں کہ دکھلونا میں نے لے لیا سند میرے کو سر لبا چڈو گے کل آگ اچھا جی بن جائے عالم انہوں کا پھر پوچھ لت پا کے لوسی صاحب فلانے چبلا صاحب میں گیا نے میری سنی نہیں کل اچھا چلو ٹور جانا خیر ہے میں فون گا کسی طریقے ہو سکتا من جائے چبلا ہزور असा भी खादम बैठे करो जी के फरमान सही कल खादम तो आया नौकरी चाहती पता सु विकास को खाली सी मेहरबानी आओ हजल साहब वेखा आबादी उधरों हर तरह के बंद आबादी भी आए न शीआ भी आए आबादी भी आए मरे भी आए आए पर फिर अज फिर पहुंच गया پہلو جا سکتا دربان لکھانا پہ ہو جائے آلمات اور درواز دین دی خدمت نہ کر توکرا چک دین محافظ رب دین رول چلا کتا دیکھا رکھو چاہک دے دروازیاں تے رولن والے بلے چاہی اے نہیں چاہیے عالم نہیں نو خنزیر کیا کتے نو, نو ہڈی پہلو لڑ مارا کردہ دے پیچھا عالم صاحب نک گیا اگلے دن پھر پوچھ سر مہربانی کسے پاس چلا چلو کنے پیسے لگے میں لینا کوئی مسئلہ نہیں پاس بازی ہزار منگایا ہزار روپیہ فلانے میں دینا پچی ہزار دس فلانے کو دینا چلو میں اپنی ماں دیا ٹوا ویچ لینا جی تماشے میں اکیلے وہ یہ ہے ایمانسو کری جا سب کی کتنا ایمان جو دسونا ہے کہ یہ ہشر ہوتا سجنا آنسر کے جام میرے گل چیت آ گئی امام مغربی فکار نے گل لکھی ہلے وہ ادھر سدار حکومت بھی سلامی بادشاہ بھی ہر بندے مومن دی عزت کرنے والے جا مبارک حاکم جنہ دی خدمت کرنا جنہ دے, دے, تو دے دربار سے تو جاونا بھی سراپا عزت کیونکہ صحابی رسول منی دربار سے رولنا جڑی عزت نوی د صحابی دربار تے رولنا اس نال وزت دو ایک شخص گیا حکومت شامل کردی سرحتیا علم ہر ایک مل آپ فرما دے رہے وہ حکومت علم پڑ لے جانے ہاں نہیں نہیں علم علم سبحان اللہ یہ دا مسئلہ ہے علم کی تو شان معلوم ہوا علم نہیں کہ حکومت کا طالب رہنے کسی پاس ہم لب جائے کوئی نہ کوئی نکر علم حق کھلیا پھر تلا پھر درد آخر ہو جانی تلا مولا نہیں کرنی دستا گلامی اگریزم ہوں االم کی تو مقصد بنایا نا نوکری ڈپلوما حکومت نے ہساب چھوٹا جا کیا پہلو آلم پڑھتے سن پنجی پنجی سال بھی سال تے آلم پڑھتے سن او ہو حدیثاں قرآن شریعت اسلام کے روح تک پہنچ آ رہے نفس مزکاں ہندا سی روح مصفا ہندی سی نفس مزکاں داسی سی صدکے جاواں ہا جی طالب دنیا کے طالب دنیا تے پوجا قسم خدا دی دنیا دی حواوی لوک پسند نہیں پھر کردے تے شریعت اسلام دے اندر پورے ماہر فقہ کوئی مسئلہ آ جانا انہاں برجستہ ہوسلے جواب لکھ کے او مارنا جی حوالے ہر شے ذہن چھوڑے ہا جی نبی پاک سرکار دے شریعت ابو ہا جی سے مبارکہ لکھاں ہزاراں یاد ہونیاں پھر جد مقصد بنیا ڈپلوما نوکری نصاب ہو گیا چھوٹا, اور نساب چھوٹا ہوں کشمیر نصاب چھوٹا ہندی ہوں نوبت اتنے آ گئی ہے کہ جڑی کتاباں اسا پڑی نہ کرنا اصا پڑیاں نہ پاوے پڑیاں سر فری اصا انہوں نے بل نہیں پڑھ سکتے پڑھ سکے جہاں امام احمد رضا تو پیر میرے لیے گورا ورگے جیسے پڑھتے رہے اصا تھری سکے پڑھیا پڑیاں سرفی اصا انہوں نے بزرگا نہیں پڑھ سکتے پڑھ سکے جہاں سب کا ساری ماں باپ دا پھر میرے لیے شاخ گولر وغیرہ جیسے پڑھتے رہے اصا ان سکے پڑی جیڑی اج آلے بےمانا تندیماں وہ دیکھا بھی نہیں جیڑی سڑیا کہ جیڑی سڈے بزرگ پڑی وہ اصا نہ پڑیاں علم چھوٹا ہندا ہندا ہندا ایتھے تک پہنچ گیا ہے کہ مشتی جہن قسم خدا دی کر کے نا جہل کٹے کوئی سمجھ ہے نیم ملا خطرہ ایمان کے نیم حکیم خطرہ ہوں میں یہ سرد جہی کٹی उन्ह नौकर होसाब सारा जो कुछ बना के जिमें कबूल किया लिया उनकिन आंदने अपने आप गल ले तो कि लिखी थी लिखी कित इन्ह का भट्ठा गोल हो गया उन्हें दसो इन्हों का की इलाज करा मैं झूले मार गोली लिया फिर आंदने अगर चिश्ती सख्त बड़ा बोलता है سچ کیوں نہ بولنا جس کتے جے کامنے کیرے مالی مالی دار کے کم چمر کیڑے نا اس کا علاج وہی ہوتا کہ زہر سٹو یہ نہیں جانے کیڑے ایسا کیڑے پا پا کر ظالم دار دیر دی بجائے بخت کھا کے ڈیس بن کے ان مقابلہ کن سر کشی کر کے کہہ پہ چھوڑے آپ کر لے سو था लिखी दो लफा लिखे उतरे को सब फिलहाल खड़स ने मकासट खे तू बका अंग नहीं थोड़ा हक क्या बन रही उतरी देख गई नहीं मैं खुद शर साहब आया शराबामी किताब पढ़ी नहीं कर चुकी باقی انہوں نے جو احدیث مبارک دو چار حادثے دورا ہاں دورا دور دے گیا پالار دا فرمان یہ ہوئی بے گھر تو حدیث میں ڈالے نہیں ہوں حدیث رسول ہے سمجھا ہوں کر کے ملا میروکھا اکلاث سب شیخ شدیس انوار دا اکلا سب شیطان حدیث میں آیا ہے کسی شیطان کو بھی گالی نہ دو تمے گالا کدی جانا ہے مکالا میں پوشا کلور ملتان میں کیا اتنے خدمت کی ملتان میں گاڑا نہ دو میں بڑنا سعیدی کیا رجیم گاڑا کیا رجیمان میں کہ مولی جی یہ کہ نہیں یہ گال نہیں تاریفی کرما ہے تو میں کہلوان ناجیم صاحب میں تمہ تصا کو نہیں سکتا گھن سی گل سوچ سکتا ہی نہیں ہدیس رسول کا صحیح معنی کر سکتا نہیں تو حدیث دورے کیتے میں حدیث نڑے اور میں کسی کو نہیں پڑھا میں اپنے آپ پڑھا اللہ خب سونے میں پڑھا میں اعوذ باللہ پڑھو اللہ تعالیٰ کی پنا لو ہاں شیطان نو آخو رجیم دس مولی جی تے شیطان نو کو جاکھو نا تو حدیث قرآن نو آپس لڑا چڈیا ہن نماز بھی ساڑھی گئی کیونکہ پڑھنی پڑی ہے جی مت شاہ گاہ گاہ کھنگ جناب مطلب حدیش کے خلاف کہ حدیش کے خلاف نماز کرنے ہاں تو ساری تو نماز مولی سے نماز تو ہو ہوئی لہذا لہٰذا نماز انج کی کر کے کوئی تاکہ تا محبوب رلیس جہاں اس کی تعریف ہونا آخو سارے مفتی کٹھے ہو کے تنظیمی تنرینی کٹے ہو کے چشتی دے سوال دا جواب دو میں آخیا مر رہے آ حدیس نہ تین مطلب دستے حدیث رسول اپنے ٹکانے کے نہیس بن گئی جو ہے لنگر یہ حدیث قرآن لنگر سمجھ کے تن جائیں گے وی اگلے روی بن حدیث سے پوڑے انفار جامے سگین لند رہے جن کند مال جمدڑے پاگ نے لا کر سب سوال روٹا سونے نبی نے فرما شیطان نو گالی دو اور ان حدیث پنا حلو اسے شرطو ان سجنا اس حدیث جمع ہے شیطان جمو بس وس پاؤں بس وصا اچھا بئی نے ادھر نے ادھر آخر شیطان نو گا نہ کڈو ادھر جہاں مینو لکھے نے مینو بھی گانا کٹیاں صاحب نو کٹیا کیوں میں مولو جی ہوں میرے آج پہ حدیث یاد نہیں آئی آہ! قسم ایڈے ایڈے کلیل لفظ خلزیر بولنے جی مان کر لیا سر میری تو خیر, خیر مین کڈی جاندے لیکن میرے نو نہ کٹیاں میں لکھا سر بد ندی نواز شریف نو لکھا سر نواز پولیس مجرم مسلم مجرم لیگ ہاں جی جناب جی سرفیے جی لکھا سرفور جی ان ہاں جی یہ الفاظ لکھے جناب انہوں نے اس گل کا گسا ہے تجرگوں کو इन्होंने सिर हखे ल सिर्फ इन्हें कि मैं इन्होंने बजुर्गों सुनिया वरना घर ऐ भी कर लो जारी मान लाल दसो जे घर की गल हो अक्रम थोड़ा गल कर दुनिया सी मोला साग थोड़ी गाल करवा آ کرد سات کرو دائی خدا کٹ لیا سکتے؟ لیکن یہ میں ضرور آخا گا کٹتے جیڑی سر کٹ یہ آتا بھی کڈنی نہ نہل کے رکھو نے دلہا ساگے ساتھ آب نے من پتا ہوں دو ہوں سوبا لا سکتا یہ قبول ہے یہ پسند ہے پسند ہے کوئی فرق نہیں آیا بلایا ری شیعہ شیار گاہ کچھ نہیں کرنی کسی نے آخنا لڑائی پی جانی وہ بیٹھتے گیا کہ مینو جل کراون سنگی آخیا ہے اتنے کتے دے پتر شیعہ نے گاہ نہ کٹیا جی میں گل میں بدن میں مثال سر دن ہوں چلو نمیت دیتی پہنچ جانی جا مثال چلو سن لینا بھی خصاصا میری گل کا کیوں لگتا ہے گلس واسطے لگتا ہے حضرت جی ایک بندہ چپ بلٹ گیا سپ پیروں کے سر کو کے کہ رہا ہاں جی رشتے دار آئے چھپل رائفل سامنے, سامنے کی نا چپ مارنے تو بندہ سپ پیا گلے بندہ آرنا وہ آخر سپ مارنے ہوگا میں جانا سر مل, مل گئی حضرات بابیا نو شیئر فرقیا نو گالا میں کڈنا یہودیاں نوت پرست نوازا نپ نو ولیتی پہ آ بریلیاں بابیاں شیئر ساریا نو ہر میں ریفل چکنا سپ مارن کی خاطر آدھے نالسان گئے میں یہ مارا لگا وہ آدھے نے تو مولاسان بھی تو آولہ صرف ہے جے میں کسم خدا بھی کر کے آنا میں خیڑا چڈ دیا جو اگریزا کا بدم کسبیاں آنا جی دس ہزار لے لو مہربانی صرف ایک دے صرف ایک گھنٹہ دس دس وی ہزار میں نہ بلاوڑا یہ بے چکے بے سر ملا عبد الام ورگے جہیں مطلب اڑیلے بولتے کی نے اڑے جیگلے والے دس دس ہلاک میں اللہ تعالیٰ گلے کرا دیں سر لاوا پھر اللہ تعالیٰ جتیاں ادا میرا مطلب تقریر دے انداز انداز میں شیر کر سکتا آخر تمام میں وقت میں کسم کیا پی برسورت انہوں غالم علم نکل کر کے اردو دیاں چھوٹیاں چھوٹیاں چھوٹیا کتاب رکھ چڈیا اس حد تک مدن سے اس حد تک لہمتی بڑے کھڑے سو تو سنڈا ویچتے ہیں سنت جو چل رہی ہے حکومت ڈپلونا ہزار روپیہ دو تنظیم دی سنعت وٹ پی پائی جی الیکش لڑے سن واسطے اعلان ہوا کہ تنظیم کی سنت مدرفے والی ہو سب لیا لڑ کسمیا کارنا کئی بند الیکشن لڑنے والے ان مفتی کو روپیہ دو ہزار ہزار تک دن آخیا پکا اتو کا فارغ اٹھا سک او خدا اے یارو ان ناج یاروتی ہوں ایمان نال دا. قدی اور مشاہدہ سامنے تجربہ میں, میں, میں کہ اپنے آپ گھڑی سو یہ نبی پاک سرکار دل میں دین کس نہ کس ملا تیار کرنا تیار کرنے دے جرم تار نے ایک جرم تار جب میتو لفتی ملوڈیا کا اٹھویں توجہ اٹھو گرد میں لکھی دین نو بدلنا جی حکومت آکھے گی او بدلی جانا جی حکومت آدلی جانا گے کی بدلنا حکومت آخر ان لیا پردے سے باہر تو یہ آخر قومی زندگی کہ شعبے میں اوتوں کی شرکت کی حوصلہ فضائی کرنی جانی بدلیا گ نہ بدلو سی سدیش کی یو دیا وانگو یہ ملوڈے لیا ख आखन गई सारिया मैं घट ही लियां तवजो है कोई ना सारिया मैं घट लियां लेकिन इन्हू मनना पैना है कटन का बादशाह है एडी अंदर दला घट लिया अंदर बढ़या पता नहीं किए ऐसा घट कि ली एण پتا تو لگے نا فکیر کے چنڈے بندے ہوں کی نے فکیر چنڈے اللہ ہوں اگلے چلنا ایک میں سب تک دکھائی کہ گرمائے کڈیاں جیڑی یہ حکومت اگریز دیا یہ گرد سن کہ انہوں نے سارے کچھ نثار تر گروا کٹ کے رکھ چیاں جس سکتے نہیں اگے چلو اگے ہوں کی پیک دے آخر جہی پہلی گرم تو لکھی برابر برابر اصا کیتا صرف ملازمت دیم نزمت برابر کی اسلام برابر نہیں نا فیری پھیری گا نا ملا بھی فیری جوڑ بجے بھی مار دیں مفتی راڈ نہیں اصل نے برابر کیتا ہے حصول ملازمت کے لیے اویو میں نے کل برابری قرار دے کر تقسیم و تبدیل کا فتوا لگانا زیادتی اور نائن ہے حالانکہ یہاں برابری ہر اخبار سے نہیں بلکہ حصول ملازمت کی شرط کے لحاظ سے ہے برابری تو ہے لیکن ملازمت حاصل کرنے خاطر صرف ملازمت کے حصول کی نہیں ہے میں نہ تو کچھ نہ کوئی ملنا انگریزی تعلیم ہے کفر اے ہے اسلام اسلام کے کفر نو کس مقصد برابر کرنا چاہیے ضرور <laughs> <laughs> کیوں جیو وہ ہے احاط کی تعلیم تعلیم ہے کفر ہر حوالہ کدا ان پیو کا جتوں نس نسک من جوفر ہے انہوں پیو لگ گیا لو وڈا وڈا کارمی مکالات کابنی کتاب سامنے ہاتھ چو حصہ پہلا صفحہ نمبر چار سو ایک البتہ مگربی مدارس اور دینی مدارس کی تعلیم میں فرق ہے کیا فرق ہے مغربی تعلیم اسی مخصوص انداز فکر کا نام ہے جو اہل یورپ کے مخصوص ملحدانہ مقاصد کی تکمیل کرتا ہے اسلامی تعلیم جو دینی مدارت سے حاصل ہوتی ہے وہ اسلامی فکر کے سانچے میں علوم کے ڈھل جانے کا نام ہے وہ ہے ملحدانہ تعلیم الحاد کو بدترین قسمیں شرح فقہ اکبر ملا علی کاری رحم اللہ الماری لکھتے ہیں کہ الملح حوالا یہ تعلیم ہے ملحدانہ زندی خانہ علامہ اقبال آخیا ہے ملحدان ملحدانا. تعلیمات آخری اللہ یہ چلا آئے گا ساتھ؟ دوسرا حوالہ انہوں کا قیوم ہزار بھی مفتی ہونے مریا ہے تنظیمی ملا ہریا دینی مدارس کا نظام تعلیم انسٹیٹیوٹ ٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز اسلام آباد اتنے سارے مقاط کے فکر کٹے ہوئے کٹے ہو کے تھی صفحہ نمبر چرنجا حکومت اجلاس کرایا تے حکومت کتاب چھپوائی اے اسلام آباد جنہوں میں ختر آباد آنا اتو چھپی کی لکھنا پیا کی بول رہا پیا اس سے متعلق گزارش ہے کہ اگر صرف نصاب تعلیم طریقہ تعلیم اور اگر تعلیم کا تفاوت ہوتا تو ان عمور میں تبدیلی کا غور ہو سکتا تھا لیکن یہاں دینی اور لا دینی کا سوال ہے یہ دو زدیں بلکہ نتیجین ہیں ان امور کا جمع ہونا محال ہے مور کا جمع ہونا محال ہے دو ایک ایک ہے ہے دینی لا دینی ملوڈیا نے پتہ نہیں کوئی ناہر کی کتاب ہی نہیں پڑھی انہوں ای پتہ نہیں کہ لا نفی ہے لا دینی دا مطلب ہے دین کوئی نہیں ایک تعلیم ہے دین کوئی نہیں اسلام کی تعلیم دین ہے سمجھ نہیں لگی گیم اور چکر مارو آؤ آؤ میں دورے یہ کرا اللہ نے سگل اللہ ہے جڑی تسا منتق پڑی ہونا پڑی بیٹھے بڑے ویسے منتقی انہیں پر منتق یو نان ہر بھی میرے پر منتقل شده شیخ جلال الدین نومی شیخ المشاید فرمانده بڑی منتق یونانیا پڑی کدی فکیر منتق پڑ یونی منتق نہیں میں فکیر کو ایمانی منتق حاصل کی فکر لال بولو سبحان اللہ اگے سنو بھائی میں سوال کیتا کہ ملازمت واسطے یہ جی برابر کیتا ہے تو کیا کفر اور اسلام کو ملازمت کے لیے برابر کرنا جائز توجہ نہیں فرمائی گئی ہے اگے سنوس دوسری گل ایک سیٹ ایک سیٹ سر شرط کفر پہ لحاظ سیٹ اسلے ملے گی جسے تصاف فکو گے کیا وہ سیٹ لینا چاہے گا جڑی کوفر تو بغیر لبی نے گل کر سکل واسطے دین اسلام درس نظامی مت قرآن و حدیث شریعت فرد ہے دوسرے لفظ سکول آ سکول پڑھا نوکری لوگ ججی کسے پاس دے راستے کیا اے شرط رکھی ہے ان کہ میاں تصا پہلو فکا اسلامی شریعت ساری پڑھی توجہ نہیں تو مولیاں اے شرط ہے کہ کتاباں پڑھو گے تو لبے گی انگلش فلانی فلانی سائنس چائنس اے پڑھو گے تا آسا دینا توجہ ہن ميں ان دليں تچھنا جے ملازمت واسطے دونوں برابر ہو جيس سكول آگن جائے تو شريت نہیں پوچھ دے تو پھر سال جا تو انگلش سے پوچھا یار دوسرو برابر کی گئی پھر سکل دیا فلانیا کتاب نیچ نصاب سے شامل کرو مدرسے کی سنعت کی حیثیت بنے گی ورنہ یہ شرط کیوں ہے جی برابر نے کہ جس طرح سکول جاوے جو نہیں دے شریعت پڑھی گئی شریعت والا جاوے جوی نہ پوچھ نہیں براب کیوں ہوا یہ چشتی جس کے دے بیان نہ کرتا بیان کرنے آتے اے بیان کردہ اس قانون تو ہو جانک وہ ایمان لال دسو میں ساٹھے نسل تنگ سمجھائیے اللہ تعالی دسو کرم نال ایمان لال دسو جی دونوں برابر نے حکومت دی کھ نہ صرف درش نگامی آ جا لکڑی نان دسو مولانا سردار امداد جا سا قاضمی قاضمی جہاں انہوں کا انہوں کا جنوب تسلیم اس طرح دا اگر سلج لے کے سے دکھا خالی تو آخر جی میں برتی جا کر पहला पूछना है नहीं जी कर जाओ तो मैं पूछना जालमो सकूल आला जावे तो आखण आ जा यहूदी आला पढ़या आ जा रसूले कई मैं उप जा आखण चपड़ा छोरी लग सकने तो मैं पूछना बेगैर तो ये बराबर वाले یونیفارم آئی نہ یار اور بے زمینوں میں رکھا ہاں شابا شیر بچے چڈ کے ملتان ہے بیٹھے نے سامنے کے نام ت میری تقریر سنی تو بولنے لگتا ہے پڑھ لگ گئے بولنے لگتا ہے مدرسے داخلہ نہیں بھرتی جب کردرسے تو میں تو پوچھ رہا بھائی مانوی نگاہ نبی کا شریعت دا علم تو سکول کا علم یہ بھی برابر نہیں تو برابر نہیں کہ جنہیں چر سکول آ گئے داخلہ نہیں ہاں ہاں ہاں اتحا خانو خان محمد قادری جی نو آدھے ہاں جی داسا نگر آ جی جی جی جی وہ جناب وہ خیر اولدر پیچھا ہی بڑے بڑے بندے رلتا ہے کہ بلا ماشاء اللہ شخص پہنچی سی پہلے ہی جج سی وہ پہلے سال آفس کرس پاس ہیں یا پھر نہیں تو چل برف نظام پاس ہے ہاں پاس ہاں بس پاس ہے کہ نہیں ارامے بازو بھائی مانو ہے بچہ بول رہا ہے کہ قرآن پاک نمبر کنے رکھے نے پنجی انگلش پیپر باقی پیپر چنڈی گڑھ مدارس پور ہر شدہ پیپر سکھا ہوں توں یہ کرگلش نمبر چکر پی قرآن کا چا کر پنجا سو ویخ انگریز تین پیسے یا دے سوتے انگریز نو انگلش دی بےزتی لگتی ہے نمبر کٹن تی قرآن دی بےزتی لگتی سن خدا بھی کر کے آنا اور مرے گا ویسے بھی گل تین کرنا پہ مسلمان ملنا ہی نہ تو دور ہو اے ملہ تیرا فیصلہ نہیں اندر دا تیرا مسلمان جیتا تو فیصلہ وہ کرے گا ہک گل چاہ گل اسے کر کےلندر کمار فرمایا مسلمان اپنے دل سو پوچھ ملا سو نان گا سی لالتی ڈنڈی مارن والے نے سی مسلمان اپنے دل سے پوچھ ملا سے نہ پوچھ ہو گئے شانا کوئی بھی نہیں ہونا میرے سارے ولی ہونا ہاں میں سخت پہ توڑنا اس واسطے کہ حق متلاشی نہیں حق اگے مقابلہ کی بیٹھا وقت بیٹھ میں کیوں سخت کیا ترنا اس واسطے کہ حق دے متلاشی نہیں حق نو جانے کے بعد رکھے اندر پھیلنا چاہیے وہ مناسب ہوتا ہے مومن برتنی چاہیے ہاں جی اس واسطے ایسے الفاظ بولنے چاہیے نقدان جیسے سمجھ لگ جائے سارا کچھ تو پتا میں حکمت بارے سوال کرنا کہ متا ایک تعلیم اسلام والی حکومت شرط رکھی ہوئی ہے تو تو جیڑی حکومت پر کھڑ تو بغیر سیٹ نہ دے نزدیک او حکومت کی تو چلو مولا جی ان لکھ دو یہاں کی حکومت نہ لے کہ کو سو سر پے مسلم مسلم انہیں انہوں لکھایا سید مسلمان رنگ یہ اگے میں بیان کرنا آنا چلو ایسا تو کر دیو کسے پرچے دن لکھ سید بڑا کافر تھا بس ایگے نے इस काथर को जड़े का नहीं आख सकते इन्ह उ तबलीगा कर اچھا باقی باقی زڑو زڑو ہے سات مدرسے کر لئے ساڑ نبا در حکومت افسران رل گیا وہ پہلو ہی سور نے بئی بال ان پہا چاہیے بارشور نے چل پائے ہاں جی گرانٹ کن لا کے آئیں گراجی اس طرح کروا ٹھیک ہے چل سارا دن ساڈے تین سو تو ملا لکھ دونوں آدھے نہ لکھ دے رسید آ کے لکھ لو میں اپنے سچا بندہ ہے انہیں آپ چڑھنا انہوں نے لکھ لانت میں آیا تھا دین سکھاستے دین سکھا جھوٹا کلا ہاں مکان پاسا دکھا جھوٹ اور دی سکھا سکھ جب چیشتی آخلا جی رہ س میں بچیا نو پھر انہوں کی آنکھیں تھی تقریر سن جاؤ نہ جی تصویر گئے مدرسوں خالے تی نہیں ڈنڈے مارے کر तो मुंडे भी बड़े उस्ताद ने उन्होंने भी चस्ता लगा खड़ा हजूर भी ना जाओ ना जाओ नई तू भी बड़े उस्ताद होंगे पहुंच जाते है दरवे जो लंघ के कंधा जो गेट आ रल रुल निकलोर आकरीर सुनी इमान ताजा की استاد شروع ہو گیا استاد جی آ گلے دیا پی جی پیسوں گا میں نے تکریر سننے ساری دل ایمان نہیں لگتا اچھا باقی گل ٹھیک ہے میں جی تقریر کرنا جہاں ایمان یہاں بچوں دا وہ ساری دل ہک دکے ہی تر جا پکی گل جی ایمان ایمان لوگوں نے دتا ہوں اور میری جڑے دلے ساڈے کون کھلونے والے نے میرا تکرین جہلی بندے جت جٹو جہے ہیں جاؤ تو لے جاؤ میدان اتنے لا کر سکھاؤ پڑھاؤ پھر میرے پڑھا دے میں تل گل نیا تو میرے گل دو سچ ہونا ہے دل <سجل> چل جائے نہ جاؤ نہ جاؤ لچیا لچیا بہت اللہ مفتی بیت اللہ صاحب آخ پسروڑی ملتان والے آخری کس طرح فوج ہو گئے پکڑا میں پہلو آخا گا پہلو تع آ پکڑا جی مسجد دمبر ٹی وی چلتا ہیں حیدرا صاحب <تصفح> مسجد, تیوی دا دا مسجد دا. <تصفح> ملتان ش... جڈا شتاب کا ٹی وی کا لگا ہے آ چور نہ پھر ٹکر لا جا تو میں ٹکر لا جا پیچا خدا دے بندے میرے رنگا جمدار بندہ شکر میں چویل پترا نونا سلانے نے سنایا سلین تیرا کی خیال اتری دیا یہ دنیا چ نہیں کہ میں پتا کہ سن رہا کیا فوجی سنتی ہے سارا سن رہے میرا میںوٹیاں کھولیاں متاحرم مجھے ہم اگلا وغیرہ بننا ہے تو جلوس کدی پھرنا حکومت کے خلاف ادر آنا یہ متاحد مجھے مسیا اللہ آسوری ادھر آخر پیا اُن نپا حکومت کے خلاف جلوس کٹ ادھر پھر ان کا بھی نکلے اندر جلوس ہی وکرے نے ادرو ادر ہوشا بش پترو تارے تو چھی کے تو میں اللہ تعالی وقت چار دن آخر دے گزاری کامریکہ سنا بشتے مل جائے تھوڑا میں کس خدا نہیں کر اللہ جب تک میرے مالک کی طرف سے حکم نہیں جب میرے سے کوئی ہاتھ اٹھا سکتا نہیں بے مان چوہا بےغیر بے گیر بے تو پلان نپاؤ نپاؤ نپاؤ اتری قرآن سڑ سفر فوج اتو مسلم مان مرے بے میرا تو اسے فوج دیکھو جی میں مر گیا تو جی قرآن کے بند مجھتا کیا فوج دیکھو تو یہی فوج تینو مبارک اور نبی مرنا مینو مبارک دوست قربانی پیاکھنا میں کو کوئی ضرورت نہیں اس واسطے پہ کہ سہ نہ کرا جی ہسپتال آ سور فلانے بئیمان مدرسے والے تنظیم والے جماعت اپنی کھال دے کے اپنی کھال نہ لوایا جے بکرے کی کھل دے کے کیا مطلب اپنی کھال لواؤ گے جی ان شاء نم نمائ سکولی کا مطلب ہے ترکی ترقی تعلیم شور سمجھو ہاں جیڑا حرام سمجھو لانا بےغیر اقبال کیا مننا بچنا ایک مخالف ہوا نہیں فرمایا مسلم سکولیاں وہ اللہ ترا جدا دین نبی دا جھگڑا سادے جیویں بھرا دین نبی دا دشمن دین نبی دا دشمن ہر کفر دے اب اللہ قرآن تو ہے نسب ماری کافر یاری مسلم, مسلم تو آمد. آمد. بلا کے دشمن لو گھر گلا کے اپنیا نو مرا دے عزت کے دین دے کے ہر ملک نو بچا دے کا فر اگے ہے چھو سی بلا ہے مسلم سکولی آدھے غیرت خیر نال غیرت, <تصفح> غیرت, <دلال> غیرت. <laughs> غیرت, غیرت بے گھر بھائی فٹ چلائیں گے بسائیں گے سراخ چلائیں گے اور استعمال ہونے کے لیے بن جائے ماں چاہیے بان بتا خیر گئے رب دے غیر کی پسندے پردے دلال ویرے دل ویری نال سنیے پردے دلال ویرے ویری نندیاں نال سنگے ہر بوائی سکھانے کتنا دے ہیا مسلم سکولی آ مسلم سکوانے اگلا تورا جدار دیے لبھی جگڑا سا کلے پڑھانے مسلم سکو لو اگلا تورا جدا ابو نامی ابو نام دہبی امیر نام بھی سکلا خسرا سکلا انہیں گا خسرا وہ کپڑے ان را دی تاری مسری اما دلوا ابو ادی اما یہ نام بھی جنو لی آخو کپڑے چوکی بار آپ جانا چوکی بار ہوگی ابو ایمو شکل خوشرو کپڑے کبھی دس دو دے جدا مسلم دے hazil you. dar درم پیتا درم درم بار ہوں بارے سر بدار مساری تو بدار تم مساری سلاگت لوٹا وہ حیراندانوں نے حلال سنا دے واسطے بنا سارا اپنا چلو اور سیم بہ دنچی رو اللہ کرے اللہ کرے تو سجاری روی گیلے ارے دنان دنان ہندو بہتونے انگریز لگے بولتے سب توڑے نے انگریز وقت بولنے سب توڑے دل دل دل سب کم سے ساری درم ساری ایسی اب پہ مہینے وردی آئی پانچ دینا ابھی پیچھے مہینے دی بندے لو چیک کریں ہوں لوگ چیک کریں ہوں میں لوگوں فیملی لو سردار ساری ری سک چیک کرو جناک بھی بہت اجاش ہے نا ہوایا میں آپ کو شاید ساگل فرمائد نے دو بندے چک نا سواری سے سوار کردے بچے کو پا پائے گا فرمایا تو ہاں نہیں لڑتا ہوگا میدان اٹھا جا اجاشی سہمت نہ بیٹھے ہمیشہ نشتک دوں وہ جو دنیا چال چلیے انہوں نے کر سی اس بہن والا کار گل چلنا ڈاکٹر صاحب سامنے ایک شخص فوجی نے سنجی روٹی آپ مشہور مشہور ہے میں درویش کا کام نہیں چند روٹی کھانا بعد میں باندھا کام ایجاسی بدماشی کرنا ڈرائی آئے کام بلٹ کے کھا لیں لوکا مشہور ہے پرسنو اس گل اسلام کے قومشاہ بندہ سنبھالی کھول کے قوم چیڈی روٹی کارشاہ سکی خاندا ہے حضرت پریل انگل روپان ہو سال شیشا چپ کے بچے نہیں سا بنیاد رنگ بادشاہ بن گیا رنگ کالا ہو گیا اس واسطے فکر ہر بندے کی فکر می نہیں لگ گئی کیا مارا حساب ہی ہر بندے کا میرے تا سے تو دیج میں پہلے شوروں خاطیا سو جب کا بادشاہ بنے سوٹی خاڈی سونے سادی کری گئی मालू में मुसलमाना ने बादशाह सुखी रोटी खादा कि खांडा टाइम तो टैम सिंधी खां है ना जब बादशाह कौन ने काम करना बादशाह मुकम्माचमे मुकम्मा ने सिंधी खा देना तो उन्होंने लड़क खाने सुना उन्हें कमरे पढ़ी के पैल सुना लगी इस वास्ते सिद्धू अकबर ने मिथा जो घर अंदर पक है पकड़ ने इरादा किया घर چپ کیا آپ نے واپس کر دتا بہتر مالک کہ اصل تو گزارا کرنا سے چینی بچ گئی ہوئی کا مطلب گزارا تو تھا کسی تو پھر سابے تو جان گئی اکبر نے واپس کر دی چکبر نے آئے آٹھ آٹھ شراب کے کباب بھی جی جاتی ہے گزار مار بھاری دن کر دے مار بھاری دن کر دے لوٹ لو, لو ماری گئے اسکول میں سکھا لو سکول میں سکھا لو ایسا کاروبار کوئی مسار بزار ساری ایم کیو ایم بنا کے لکھ بندہ مارے جرملے بچاؤ سارے سرو میں روک ایم کیو ایم بنا چند ایم کیو ایم بنا کے بندہ مارے ایجنسیوں نے ہاتھوں لو کراچی شہری سالیا ڈال رنگ نتی شو کتا مرسری گھر گھر گھر گھر گھر اور میں ساؤں چاہیے میٹری تو میں بڑا سادی تھی میرے والے سیکھنا تو ایسا تھر کے اندر کرنے ہمارے منسی میں کہاں کے مانا ہم بیٹھے منچی ہو پھر وہ رکھتا ہے غور تو ابھی جمع آ لوگ سو تنا رہے ایسے دو سو کی یاد میں کو سکھی سنگی لڑکی کر دی ہزار دو سکی کو ہر سڑ دو ہزار کی چلنا بچنا ایک پاس سکھ تو دجے پاس رکھ دا قرآن رکھ دو سکھ والے پاس دو ہزار کی والے پاس لفت بندے پیسے ڈفینس والے دے رب ہر دیکھ سکھی سمی لڑکی دو دے دے جو نہیں نہیں کر رہ جاؤں دل کو جاؤں گا میں جب اس کو سکھاتا ہے ان کی کا کی سمجھ نہیں بندر کہاں سے نہیں یہ سب اللهم صل على الصمام على سيد الرسل وخاتم الانبياء محمد المصطفى وعلى اله وصحبه والاصدق والخفا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 یا او ہل گئی نو امت فری قملگی نوک رو کم بدری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 سلا تو سلام سلا تو سلام کیا سی خاطم <سلام> والا مکین شامعین السلام علیکم حمد ونا درود ختم الانبیاء لہوتحیت و صنا تو بعد آج دی دعا ہے حق تعالی جل مجدہ کریم دی بارگاہ اندر نا چیز نا ہر شرف اتنے تو اپنی رحمت دی پناہد آ فرماوے خاندان دوست سمایت آفیت و سعادت دارائن بخشے جواب الجواب جواب کا سلسلہ جاری اور اج چوتھی قسط قستے اللہ تع کے فضل و کرم जे तक गुज्ता जुमा तल मुबारक अंदर जवाबी तारीर दी, इबारत का जवाब मुकम्मल होया सी उस अ آج جناب پیش کرن لگا اگے انا حضرات نے لکھا ہے کہ سکولوں کالجوں فوج اور دیگر اداروں میں جانے کے لیے اگر حکومت نے ملکی حالات جاننے حالات حاضرہ سے باخبر ہونے اور انگریزی جاننے کی شرط عائد کی ہے تو تنظیم المدارس کو ضرورت یہ کام کرنا پڑتا ہے ورنہ یہ تمام ادارے اہل سنت کے مخالف علماء ما کے ہاتھ آ جائیں گے اور غیروں کی تبلیغ تو ان اداروں میں ہوگی مگر اہل سنت کی تبلیغ مولانا فضل احمد وغیرہ کے فتوے کی برکت سے ان اداروں میں نہ ہو سکے گی اور نہ ہی اہل سنت علماء انگریزی بولنے والے غیر مسلموں کو اسلام کی تبلیغ کر سکیں گے وہاں بھی مخالفین اہل سنت یہ خلا پر کریں گے اور یہی وہ لوگ چاہتے ہیں جنہوں نے فضل احمد جیسے افراد کو دانستہ یا دانستہ اس مقصد کے لیے اپنا اعلی کار بنایا ہے کہ اس کے علماء ساز ادارے بھی ختم ہوں ان کی سرپرست ٹوٹی پوٹی حکومتیں مزید ٹوٹ پوٹ جائیں اور جو علماء غیر منظم انداز سے کہیں تیار ہوں بھی تو انگریزی نہ جانتے ہوں تاکہ غیر مسلموں کو تبلیغ کرنے کی صلاحیتی اہل سنت علماء میں نہ رہے اور ان کی عوام جو ان کا کہا نہ مان کر سکولوں کالجوں میں جائے تو وہاں سنی عالم نہ ملنے سے بد مذہب بن جائیں اور وہ عوام جو ان کا کہا مان کر اپنے بچوں کو سکولوں کالجوں میں جانے ہی نہ دے وہ مزدور کلّی حجام درزی ریڑھی بان سے اوپر نہ آ سکیں اور انجام کار انداز والا دین ملوک ہم کی وجہ سے وہ بھی اہل سنت نہ رہیں اس ساری عبارت دے اندر کئی مسائل انہا یک جا جمع کر چڈے نے انہا ہر ایک گل کا علیحدہ علیحدہ میں جناب دے سامنے جواب رکھنا پہلے نمبر ابے انہوں نے آخری سکل کالج فوج اور دیگر اداریاں جان جانے حکومت نے ملک کی حالات جاننے کے لیے حالات حاضرات تو باخبر ہونے اور سکل کالج فوج دیگر اداریاں ادارے جان واسے حکومت نے ملکی حالات جاننے کی شرط بھی لائی حالات حاضرہ با خ... تو باخبر ہونے کی شرط لائی تو جانن دی شرط عائد کی تھی। مقصد کیا بھئی فوج جانے برتی ہونا سکل کالج مولیاں جانے برتی ہونا حکومت نے شرط لائی ہے کہ ملکی حالات جڑے نے وہ بھی معلوم ہونے چاہتے ہیں بھرتی ہونے والے بندے حالات حاضرہ جاننے چاہتے ہیں اگریزی جاننا ضروری کیتا ہوا اے سارا کم ہونا تے تنظیم المدارس مدارس نرو کرنا کرنا ہے अगरचे इला जवाब तो पिछले मेरे किश्त अंदर पिछलिया किस्तां अंदर काफी हद तक हो चुके उन्होंने कलाम जिड़ी हण जनाब के सामने मैं पेश जिस तरह उन्हें جس ترتیب ای ہے میں اس ترتیب ہوں فر جواب دینا کہ سکل کالج بھی جن بولیاں فوج چڑ حکومت ملکی حالات تے اگریزی جاننے تنظیم المدارس ال مدارس بنائیے مولی ضرورتن کم کرنا پہندا ہے سوال یہ کہ کیا تنظیم المدارس دا جو نصاب ہے وہ صرف ملکی حالات تک محدود اسے صرف ملک کے حالات دسے جلکی حالات کو باخبر کیا جس اندر یہودیت پوری تعلیم دیتی جی یہودی فکر و عمل تحریب نا سمویا گیا ہے ملکی حالات تو ان دی مراد کہ مثلا مطالعہ پاکستان جنہ دے نا چیز نے اعتراضات سوالات کفرییات چند بیانے سن مولیاں دے متعلق پاکستان کے سرف ملکی حالات میں وکرے اسدر پاکستان دے آئین قانون دستور کفر دیا سارا حکومت اگریزی تحزیب تمدن دے تمام اجزا چ رکھ دیتے گئے ملا نے پردہ پاؤن واسطے یہ لکھ چڈیا ہے کہ یہ ادر صرف ملکی حالات جاننے حالانکہ ملکی حالات نہیں جاننے ملک دے تمام کفریات طالب علم نوافقت دا سبق پڑھایا جا جن ان نام دتا ہوں ملکی حالات جانا ڈنڈی مارنے ویخو میں پہلے نمبر سے پہ اے سوال کراگا کہ سکل کالج فوج چ جانا کیوں ہے پہلے موڈ نپڑے تو آڈ نپنا سکولا کالج فوج اچھ جانا کیوں ہے جیڑے ادارے سراسر کفردے میں گلشتہ جمعہ وضاحت کیتی کہ سکولہ کالج دی تعلیم ہے لا دین حوالے دیتے وڈے کادمی چبدل دے نساریاں لا دین ادارے دے جاوے گا وہ تو خد لا دین بن جائے گا لائن چلے کا مول جا مسلمان ہو جائے ہی کیوں دیکھو سمجھدار آدمی ہو بائی ملک کی حالات جانا جواب سے تا پیدا ہو اگوں ملکی حالات جس مقصد آستے جاننے پائے آ خود وہ مقصد جائیں ہوگا جب وہ مقصد کوفڑے سکول کالج ملا جانے لگا ہے آدر جان واسطے سانو سکول دی تعلیم پڑھے تنظیم مدارک پڑھنی پہ سوال یہ کہ سکول کالج جاو کیوں سکول کالج دی تعلیم سیکولر لا دینے توہی نے علیہ السلام سلام بھری پی اللہ تعالی دے دی توہین دے تون دری پی پہلے دن تو اول دن تو تعلیمی سینسی جس کا مطلب ہے کہ سائنس نرآن حدیث تے ترجیح ہوئے گی سائنس نرآن حدیث سے مقدم رکھا جائے گا اور سائنس کی ہر گل قرآن حدیث معیار طور سے پڑھایا جائے گا جیڑی گل قرآن حدیث دی سائنس کے مطابق ہوئے گی اس منیا جاوے گا جیڑی سائنس کے مطابق نہیں ہوئے گی اس مروڑ کے رکھ جاوے گا جناب جی قرآن حدیث نو پھر سائنس دچے وہ ایڈے چیٹے نگے کوفر ایڈی چی کفر دی تعلیم اس اندر ملہ شریک ہو سی تو خڈ لا دین بئی مان بل سب تو پھر اس کفر دی خاطر ملکی حالات جاننے کی مقصد ہویا میری گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی مثلاً دوستوں میں نسال دینا اور بار بیان بھی کرنا کہ دا مسلسل جڑا اگریز نے پہلے دن تو سکل تعلیم چلایا ہوا وہ حال اپنے عروج سے پہنچ چکا ہے اپنے عروج سے کہ کے دے بارے سبق پڑھایا جوز بلّاہ من رالے کو پہلا بندہ لنگور سی اور لنگور تو سارے بندے بنے نے انگلش می, میڈیم سکل جڑے جی ہیں ان سبق آرٹس فورڈ ہسٹری فار پاکستان کتاب میرے کول اندر پئی ہے ای دے سکول سالیاں پگا والوں کے سکلوں کے میڈیم کھولے ان کی نصابی کتاب آرٹس فورڈ ہسٹری فار پاکستان اس دے پہلے مضمون کے اندر ہونا خنزیرہ صاف لکھے ہیں کہ دنیا ابتداء میں ابتدا دنیا کے حال تھی کہ پہلا بندہ لنگور سی لنگور تو ساری دنیا بنی اور ہر دسو حضرت آدم لنگور آکھیا گیا ماہ لنگور آکھیا گیا اور لنگور سیدا ہو گیا کہ بندہ بنے سارے نبی لنگور دی نسل حبیب خدا لنگور دی اولاد اور ایڈے لانتی کافر ایڈے وڈے شدید یہ پڑھا کے خنریر اے آخ کہ اتنے آسان جناب جی دل کا کام تو کرنے اس مقصد اثر تنظیم رکھی ہوئی تاکہ اتنے جا کے اصا شامل ہوئیے ہاں سکل کالج جناب پڑھائیے اور میں نبی نو لنگور تو لنگور دی نسل جگہ کنجر پڑھاوے گا ایمان ایماندار دسو وہ خود بد ترین کافر ہو جاوے گا کہ نہیں ہوا جا بدترین کافر بن جانا خنڈی رو اس نے حالے کی گل اگا پیش کرنی ہے قوم کے بچوں جنہوں پڑھاوے گا انہوں بھی کافر پڑھے گا ہوٹ پہلوں کا بھی ٹرانسفر ہو گیا پیدا دینا کی مولی سارے واسطے چلے دے سکول تالے سے اس واسطے چلے ہمی خدا لو لنگور کا پتر پڑھا لو یہ طرح ہی ہے جی میں کوئی بن رہا کسی تتراض کرے کہ یار ت غازت کیوں کھانا گندگی کیوں کھانا تو وہ اگو جی میری ضرورت اور مجبوری ہے کہ میں گٹرج بڑھنا ایک بندہ گندگی کھانا دو بار گند کھا منہ تو مرنا کوئی ان پوچھتا ہے کہ یار تو مرے کیوں گند کھا دی ہونا ہے تو منہ تو مری ہونا ہے وہ آتا میں مجبور ہاں ضرورت میری میں گٹرج وڑنا ہوں لہٰذا میں پہلو یہ کھا لا تاکہ میں گٹرج وڑ جا ہوں ایمان دسو ایک ہوں مقصود ایک ہوں اس مقصود تک پہنچنے کا راہ ذریعہ جد مقصود ہی لانتی مقصد ہی پلیت ہے تو اس مقصد تک پہنچ کا جڑا ذریعہ اس کا جہاز کے بنا سکتے ہو ذریعہ بھی تو سجنا آخر یہ سکل کالج ہوں کفر اثر جانے تنخواہ لینا خاطر ہاں جی تے کفر کوفر پڑنا ہے لیکن انہیں شرط لکھ دتا ہے کہ میاں پہلو تصا سکھ کے تنظیم گند کھا کے آؤ ہر ملکی حالات دین سے دے رہا اصل تنظیم بھی کوفر پلیپی ابو سکول اسلیت اگلی فلیتی ملنے پچھلی فلیتی دا جواز مولی پر پیش کرتے ہیں مینو سمجھ نہیں دی کہ یہ کتوں کی منتقڑی بیٹھے نے سوال پہ آتا ہے بھی تنظیم حرامے تو سکول کوفرے اگو تو جباب دلیل دیا پر آخ دے جے کہ سکل کالج چولیاں جانے تنظیم تو پہنیں اس تو بغیر جان نہیں دیں گے میں سوال یہ کرنا کہ فر تعوی کا پتا نہ کسے دلیل دا پتا تو خود اپنی گل کیتی جی, اس اندر خود س جی, میں سوال کیتال کالجا کو کف رنظیم اسی کفر ہوتا ہے تو کفر ہوتا ہے. تو سب آن لو جی سکل کالجوں سے جنازیم سیکھنی پی مطلب یہ نکلے ایک اگلا کوفر وڈا جا سکل والا اس سے شامل ہونا کی جا کے آ کے بالوں پڑھانا ہے میں تعلیم کے لا دین ہونے پچھلے جمعے بیان کر چڑیا ایک موجود ایک موضوع کسی وکھا چکیا اردا پا کرنا میں ایک موضوع جا اس پگا لایا میں بیان کر چکیا لیکن مزید یادہ پہ کرنا اس موضوع دی مناسبت دیکھو ایک دے مولیا میڈیم سکلوں کی بھی کتاب ج اس دے اندر دنیا تدا میں پہلا بندہ لنگور شکل اس لی بڑی ہے بنی پھر لنگور سیدا ہو کے اتے لنگور بابا آدم چاہائے گئے ہر اکولہ جانے چاہتا میں انگلش تنظیم پڑھ کے جانے یعنی پڑھ کے جنا ہے انہوں نے سکلوں جنا ہے تو تسا جانے ہی کیوں دیکھو ایماندار دسو کہ اے ای بد ترین توہین واپیاں کیتی ہے کدی واپیاں کدی آخیا نبی لنگور پوتر میں کدا چی تو ایک نظریہ پڑھایا جاندہ ایک نظریہ پڑھایا جا ڈرون کا دا ہیگل کا فلانے کا ایک نظریہ میں ایک نظریہ پڑھایا جاندہ رہا ہاں میں کہا کی مطلب نظریہ ہے پڑھانا ٹھیک ہے پہلے نظریہ کیا ہے میں کہیں گل جی میںزری میں نظریہ لکھ کے توزانہ پڑھانا تو سوار دا بچہ تینو میں کتے کا پوت یہ نظری نہیں پڑھا سنا اے سمجھنا میرے پیو کی توحید ہر سورت بند کرو پیا تین شرم نہیں آؤن سوال لکھ نبی لیا آخنا ہے دوستوں کہ انہاں گلوں کا جواب نہیں دینا چاہیے ان جواب زبان نال نہیں دینا چاہیے ان جواب تلوار بس مجھ ٹوکے ان ملوڈیا نو سک جائے ان کا یہ لیکن مجبوری کہ قوم بیوقف سمجھ گئے یار ان کو اس مجبوری کی بنا تہو جانتوں سے بےزتی بار بار تکرار کرنا پڑ رہا ہے ورنہ کی چک بنے کہ انسان جاب دے یا خنوی روپیہ اسکول تنظیم پڑھیے تو سکلوں میں تا دخل ہوا تو میں پوچھوں گا لانچ ان سکل جانے کیوں جے جیب تیو نو کتا پڑھایا جاوے اتے تو کدی نہیں جاؤ گے جتھے سیئم پہ سارے ندیاں لنگور دی نسل پڑھایا جاندہ پیا اتنے کتے بنے گا چلے سمجھ آ رہی میری گل کون آئی <سلام> یعنی کیسا عجیب ہے کہ جڑا عذر پیش ہے خود ازریک بے حد خفرے ادحت <سلام> ہلاؤ ادحت لویا سے اس ازر سامنے رکھ کے پردیپ نظر کرنے لگے مقصد ہے اور پھر یہ نہیں گل نا یہ میں ایک مثال پیش کر ساری تعلیم لا دین ہے دین دینے نفی ہے امبیا توہین دین دی نفی ہے اللہ تعالی نال سرک کفر دین دی نفی دین و دی حکامات دزاق انکار دین کی دی نفی یہ ساری تعلیم پہلے دن تو لا دین ہے لا دین تعلیم درج شریف ہو چلیا ہے تین شریف ہو چلے ہے، اس دے پیچھے تنلیمت نائز کیا ہے ودی لانتی لادی تعلیم دے پیچھے اپنے تنلیم دفر کی اگلی شہر حرام ہے پچھلی بھی حرام اگلی بھی کوفر ہے پچھلی بھی کوفرے دونوں کفر جہاں ہیں پچھلے ایک کفر نو کس باہر جائز کر سکتے ہوئے چوتھی دی اردو ہے چوتھی اردو پاؤ میری کتاب برائے جماعت چہارم رہ اس کا مضمون ہماری آبادی, دفیر ہماری, دفیر آبادی. ہماری آبادی ہماری آبادی چوتھی اردو مضمون ہماری آبادی اور مضمون جو کچھ اندر ہے اس دے جو مضمون ہے انوان ہماری آبادی مضمون تھلے آ جو کچھ ویک دے انگلیش انگلش میڈیم سکولہ دی کتاب اٹھائیے آسفورڈ ہسٹری فار پاکستان وہی مضمون ہے وہی تصویر ہے جتنا ہاتھ رکھے وہی بندے لنگور نما ابتدائی لوگ انگریز اور سائنس مطابق وہ تصویر دے کے ہی مضمون بے نہیں چھاپیا ہوا تھی دنیا ابتدا میں ایتھے آج سے ہزاروں سال پہلے زمین پر انسانی آبادی بہت کم تھی پھر وحشی زندگی جنگلی وغیرہ دے الفاظ ہے جی پھر انسان آہستہ آہستہ تمدن کی طرف آیا وہی مضمون لیکن ایک چوتھی بھی ہے اتھے اتھے بے این ہی اونج دی لنگور دی تصویر نہیں بنا لیکن لنگور تو دوسرے درجہ یعنی لنگور سیدا ہو کے جدو دوسرے درجے سے آیا دوسرے, یعنی دوسرے درجے فوٹو اتائی گئی اتے بکھائی ہے درجے چنی پہلا درجہ ہے انسان کا نوز بلا لنگور منگالک لگورے درجے چیزے جدو ہوں پہ دوسرے درجے چویں بیٹھا دونوں دو واپس جتوں ہر ہاتھ ہے یہ کہہ کہ ابتدائی سی پہلی حالت جیسک انگوٹھا میرا انگلے چوتھی والی کتاب یہ ہوسو دونوں کی ملال تین ہی وہی لگے گی یہ صرف ایک کوفر مکھانا یہ سراپری کوفر ہے کیونکہ تعلیم لا دین ہے اس نقطے میں سمجھو تعلیم لا دین ہے یعنی ایسی تعلیم ہے جس کے اندر ہر قدم قدم پہ دین بھی نفیم دین کا انکار ہے کیونکہ کافر بھی ذہن دی اس طرح ہے کافر جو کچھ دے گا کوفری ہونا اچھا یہ تو سکل کالج بھرتی ہوش کی انہوں نے آخر سکل کالج اینڈ برتی ہونا ہے کنزیم مدارس والوں ضرورت یہ پڑھنا پڑتا اگے فوج اور دیگر ادارے میں ہر مدیل فوج کی کرنا کہ مولیاں فوج اچھی بھرتی ہونا سی کنزیم مدارس سے سکول تھی پڑھنا پہن لیکن میں نہ مولیاں تو تنا پچھنا کہ یہ دسو نام اڑا دو جانتے ہی ہے بھئی اے فوج اقوام متحدہ دسلمان کی نہیں تے اقوام متحدہ کے ویٹو پاور نے اور پنجے کافر نے ویٹو پاور ہے پنجے کافر کو مسلمان سے نہیں ہر پانچ ویٹو دے آڈر اور حکم دی دیکمت فوج پابند ہے یا نہیں جہا بھرتی برتی گا وہ فوج کا بنے گا ازم تو جز جب ساری فوج پنجران کی پابند گی ملا کی بند گا <تصفح> لانت لین چلے میری گل نہیں سمجھ کی لائن چلے آئے پانچ بھی یار واضح گلا ہوں بندہ بار بار کی کرے من سے سمجھ نہیں آن آپ شرمندگی ہے کہ بیان کردی اندرو زمیر آخد ہے کہ یار تو ایڈی سوکھی گل عام فہم گل نوام بھی سمجھتی ہے تفتیاں پہ سمجھانا ہے چشتی چی تیا نہیں آتی میرا زمین آنند آن ہے لیکن افسوس اس گل کا کہ میرا زمیر پہن دفتی یہ گل نہ سمجھا لیکن مفتی ایڈے بے زمیر نے وہ بار بار تقالہ تقاضہ کردے آدمی سان سمجھ نہیں آتی ج بھی گلجھو مستاہدہ دی مسلمانوں کی نہیں اگر مسلمانوں کی ہوں تو پانچ پاوراں دے حکم دی پابند نہ ہوں اللہ رسول دے حکم دی پابند ہو توجہ ہے ہاں مول ضرور جے فوج دن مرموا لو میں پوچھنا کہ ظالم جدو تسی او جا کے داخل ہو گئے انگریز کی فوج پاور کافر فوج داخل ہو گئے لگتی کہ ندی کا فوج تیار کرنی سیم مدرسے کا مقصد دی اسلام کی دی نبی پاک فوج تیار ہو گئے حضور کے گلامان کی فوج تیار ہو گئے گلام سے بن گئے دے ایک ہو گل دسا میں رات سا گجرا شاہ مکی اتو ایک سڈے سنگی نے زمان صاحب بوٹیا والے خواہ فون کیتا ہے پروفیسر سید نو سعید اصد نئے بی ایس سی دے سٹوڈینٹ ہوں او جدہ بی ایس سی دے دٹوڈینٹ بن گئے او جو زمان صاحب پہلو وکالت کرتے سن تو انگلش وگلش تو ان دو چار لفظ جب پروفیسر نو بولے او سمجھ گیا بھائی اپنے مسلمان آپ پاس کا نہیں ہونا یہ ہوں کھل کے بولو بول بولتے وہ پھر بولے کھل کے فون تو کی ریکارڈ کر لیا لیکن وہ آواز صاف نہ انہیں جہاں میں گلہ گلیں سنائی بھی آ گا اس میرے کی اندر چ ایک گل انہیں آ بھی کی اس بندے نے زمان صاحب نے انہوں ولیٹ کے جدو لے آدھا بڑے تر سکولی لیکن وہ گل ایسے حساب ساتھی کرتے سن بھی وہ ولٹی سی جب ولٹیا گیا تو ولت کے انہیں لا تو آخر امریکہ دی گل آ گئی تو کہنے لگا بھائی ہاں یہ تو آ ٹھیک ہے اہم ہے تو امریکہ کے گلام ہاں پروفیسر آتا ہے تو ایسا امریکہ دے گلام یہ گلے کیمان صاحب آخر کہ جی حضرت جی نو انگریز غلامی تو سارا کچھ تو کھنا پڑا کہ تعلیم کی سائنس والی سائنس والی پڑھنگ ایٹم بم بنے گا بم بڑھ گئے بڑے سائنسدان بڑوں گا اپنے آزاد ہو جائیں گے انہیں آخیا حضرت جی یہ دسو بھی جی پڑھ کے ایٹم بم بنا بیٹھے وہ تو اگریزوں نے گلام نہیں ایٹم بم کہہ د بم دیکھو نا تو ہے بمب نے آ کے آزاد نے تو مسلمانوں کے ات بمبر کیسلمان تھلے مرد پہ نہیں آ کے گل تو ہے جاٹم بمب نا وہ انڈیا بنایا امریکہ نہیں بنایا گیا انہیں آخر مطلب یہ نکلیاں بنیا ہے آزاد ہو گئے ہاتھ چاہیے مجبور ہو کے آخنا پیار ہے امریکہ کے غلام میں پوچھنا ساری حکومت امریکہ بھی غلام ہے ملا بھرتی ہو سکے رسول کا گلام ہوا باقی میں بھرتی ہونے حوالے نال گزشتہ دوست دو دے اندر کافی بحث کر چکے ہیں اگے چلنا انہاں نے آخ ملک کی حالات جاننے حالات حاضرت سے باخبر ہونے اور انگریزی جاننے کی شرط حکومت عائد کی ہوں ملک کی حالات جاننے انہاں دے کی حالات دیکھا جی جو ملکی حالات ترتیب دیتے ہوئے نا. او سارے دے ہوئے نا وہ سارے سارے یا کفر یا تاریخ جھوٹھی مسق شدہ جنہوں ملا پیا آخ دلکی حالات جاننا جی وہ ملکی حالات جڑے جاننے نے اسر جاننا کی ہے. یہودی تاریخ تمدن ناننا اگریزی قانون نگرام حکومت نو جانے لے تاکہ اس نال متفق ہوتے ہامی ہو, اس رحامی ہو جدو اس سے اعتراض کرنے اس معامن مددکار محافظ تحامی بن کے رہا ہوں ان بوٹیاں ساری میں مثالا اندر دے چکیا ہو جی تاری رج لیکن پی گئے لیکن ہوں میں عوام دے سامنے رکھنا کہ پھر نہیں پیتا جانا ہے کل کیونکہ عوام دے سامنے جی گل آ جائے پھر مرد ہوں انہ نے ملکی حالات جاننا دیکھا جی میں دعویٰ کی بیٹھا کہ یہودی تہذیب سکھاونی ہے وہ پہ آدمی ملکی حالات جاننے الفاظ ویکو چھپاو دیکھو, چھپا دیکھو نا دا ان اٹتالی سفے میں مثال پہ دینا اٹتالی سفے مطالعہ پاکستان تنظیم المدارس مدارس دا کا اس لکھا ہے کہ قومی زندگی کے ہر شعبے میں عورتوں کی شرکت کی حوصلہ افزائی کی جائے یہ ملکی حالات तो साम मक्कार वेखो बलवंडिया जानने मुल्की हालात मुल्की हालात जानने के लिए मुल्ला मुलाधी प्याखीदा है कि जिंदगी दे हर शोबे कंडेक्टरी, कंडेक्टरी तो लेके पहलवानी कुश्ती हाकी क्रिकेट हर पाथे, मुफ्ती दी धी تیار ہو کے بالکل برابر شریف ہو اصا تیری حوصلہ افزائی کرنے آ. تو مفتی اپنی جی پیسے پائے سکھا دے لو یہ ملکی حالات یا کفر کوفر تے یا یہودی تحریب ہے ملکی حالات دا نام دینا اے نو کی آخو گے یہ کی شمار کرو گے انہ گفتیاں کی انہوں مولیاں کی دے ٹبر دی شوکر سیالوی دی شہ آکھو گے ان چالا کی گے مکاری آخو گے بےخر تھی آخو گے دھوکھا دہی آخو گے فریب آخو گے کی نہ دیو گے اچھا رات جی گل بولی سی بڑی گوجرے شاہ مقیم ایک بندہ سادہ جا بیٹھا سی تو اس آخر کہ نپ نپنا اس طرح نے بولیا نپ نپنا کے آ نپنا تو لکا چاہتے ہیں نپنا آ کے نپنا مقصد انہوں کا الفاظ صاحب بولے ملکی حالات ہوں ان دے ملکی حالات نے آپ ہی گلے بن گئے بن گئے گلا کر لیا جب یہ سب پڑھا چلے کہ ہر شو چلے تہذیب فرنگی کا آدم چلتے چل رہے یہودیاں زور اس میں کہ رنر جہاں ہیں وہ اسلام دے احکامات تو ہو کے امتیازی احکامات دے تمام حجاب ہٹا کے تو ہر پاسے مسلمانوں دیا عزت رو برباد ہو گلے بغیرت اے یہودی تحزیب دا جزم آلم ہے یہودی تہلیم ایاشی تے سنا شراب خوری یہودی تہلیم دے حقائ سے رچی ہوئی شا ہوں انہوں نے اس مقصد کی خاطر مسلم شریک کرنا سی لا کر سر کرنا سی اللہ کے احکام دا منکر ہو کہ جن امتیاضی احکام قرآن نے شریعت نے اسلام نے وہ سارے ختم کرنے سن ان صرف ایک فکرے چپ کے مولی پیش کر دیتا ہے کہ قومی زندگی کے ہر شعبے میں عورتوں کی شرکت کی حوصلہ افزائی کی جائے تو تہن ہے حوصلہ افزائی کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ کام بہت ہی آلہ ہے حوسلہ افدائی کرو تاکہ کوئی دل نہ جائے دنیا او بھاوے اے کر ستھا پی دینے اور لاخا بھاوے کل گزارا ساتھ ہر لالت یونی تہذیب سکھا کے ملا نہ دے, دے پہ ملکی حالات کیا اور باقی ٹھیک ہے ایسے ملکی حالات بلکہ میں تو آخا ایک ہو چاہیے ہاں بھول گئے میم ہوں چیتالا و گیا ملکی حالات جاننا نہیں یہ ہلاک جاننا آخنا چاہیے کہ وہ کاری سی با باقرا ہے بچاری کتوں تک پڑ گئی نہ کہ مفتی مسلیاں بھی, بھی حالات جان جب تک رنگوں کے حالات اندرون مر کے نہیں دیکھا جانا گے ان چر اگو نوکری لبنی نہیں نہ فوج بھرتی ہونا کیوں جو ابھی واقعی سارے اندر پیٹے کھل رہے ہیں جو حالات مطلب ہوتے ہیں نا واقعی صحیح گل ہے کہ بھرتی ہوئی نہیں تے اندر پیٹے سارے کل جیٹے لگنے تو ہوں مرے تو مولیاں مولی چھاپی مار کے پہلے آ کے حوصلہ افزائی کرنے گھبرا نہیں ہوں اس صحیح نہ رن کے اندرونی حالات جاننا آخنا چاہیے مرکھی حالات جاننا یہ واسطے صحیح لفظ نہیں بنتا ہے بندہ صحیح آخر مل حکومت شریک ہونا چاہتے ہیں لہٰذا یہ حالات الفاظ انہیں تو سیکھے جکومت دلان حکومت نہیں سونا شمار کر دی رنہ دی بے حیائی فہاشی اریانی اور جگہ جگہ جی رولنا جڑا ہے اور مشین حالات جانا شمار پیا کرکومت الفاظ لائے ہوئے کہ جو کرو لفظ ہمیشہ چنگا ہی بولو ہاں کیونکہ قوم بچاری مانے تبجو کتوں رکھنی ہے یہ تو صرف الفاظ تو رہنے گے نا اور حقوق نے بل جو ہے تو قوم بولی انہوں نے بابا ہے تو حقوق نہیں سواں نا اللہ اکبر کبیرہ ایک ہو سمت پاکستان چ نو ان کہ کیسے تو نا کل جانیے تو نہ واسطے بالکل نئی چیز ہے کبھی ایک گل ہو گلے پاکستان چ نو واسطے نو کہ کیسے تو کیسٹ کو بالکل نئی چیز ہے کپڑا چوک فتح رویہ چوہدری جلد لیا میٹھا ہی میٹھا جی ترنگ میٹھا ہونا ادھر دیکھو بھائی انہوں نے ملکی حالات کا اندازہ لایا جی کیسے عجیب ملکی حالات نے انہوں جرنل سائنس جرنل سائنس کتاب مطالعہ پاکستان جرنل سائنس تنظیم والوں کا صفحہ نمبر انہٹ سے لکھا کسی عمومی ترقی کے لئے ضروری ہے کہ عام آدمی کا طرز فکر ہو سے کوئی نہ کوئی انداز فکر ضرور ہونا چاہیے ہر انداز فکر و دستے پین چار قسم دے کے سوچ دا انداز کی ہونا چاہیے چار دستے پین الف پہلا مذہبی بے دوسرا فلسفیاتی جیم تیسرا نگریاتی دال چوتھا سائنسی چار انداز فکر بیان کیتے جی نے اپنے جرنل سائنس کے حصے چ مدرسہ آیا جن چوتھے نمبر چ رکھے سائنسی سوال اگے دیتے نے جب اگل جواب جوابات باٹ سفر تو جوابات شروع ہوئے تریٹ کے جا کے تو سوال نمبر سٹتی سوال سی سٹتی جاب اگے ہے دال کیا مطلب انداز فکر ترقی مسلمان کیڑا اپنا کیڑا انداز فکر اپنا مذہبی نہیں سائسی انداز فکر اپنا مسلمان ہوں ایک مطلب کی ہے سائسی انداز فکر دا کہ قرآن شریعت اسلام نبیا دی گل سینس دے پیمانے سے دیکھو اگر سینس او صحیح مننے سے مننو اگر سینس غلط آکھے کے غلط منو پھر ای کرو قرآن حدیث نروڑ کے پیچھے چلاؤ سینس دے اے ہے سائنسی انداز فکر دوسرسوس خدا تعلق رسوے کری اگریز کے پیچھے ہو سائسدان سے اگریز جہے ہیں اے رب رسول دے پچھے نہ ہو یہ سائنسی ادار اے ہر چیٹا کفڑا ہے یا نہیں ہوئے <تصفح> <تصفح> ملکی مؤلیا نزد منقی ہلاک نزدیک میں سن لگتا بریلوی ادی چھاپ کیونکہ نہ لگی ہوئی ہے اس واسطے امام بریلوی کے حوالے ملکر پھیرنا جلد نمبر چودوی فتح و شریف دی تے صفحہ نمبر ایک سو چھبیس آپ نے فرمایا یا نصوص قرآن کو عقل کا تابع بتائے کہ جو بات قرآن عظیم کی قانون سائنسی کے مطابق ہوگی نیچری کے مانی جائے گی ورنہ کفر جلی کے روبے رشت پر پردہ ڈھکنے کو ناپاڈ کا کی جائیں گی فرمایا جہاں بندہ یہ آخ نیچریاں دا قید ہے جہاں اے آخے کہ قرآن حدیث دی گل اقل تابع رکھنا جانچری دے مطابق ہونے گے نہیں تے مروڑ تروڑ کے قرآن حدیث نو سائنس کے پیچھے اصا چلاو گے تو نو نوا قرآن دے پیچھے نہیں چلاؤنا آلہ گرد فرماندہ چیز رکھنے والا دل قطر والی یقین کافر مطلق لف دیکھو بل قطرے بل یقین کافی مفت لف کافر لہارے کسی لحاظ مسلمان ہے نہیں ہن سائنسی انداز فکر کے مطابق چلیے نا کہ سائنس خدار نہیں بنتی کیوں کہ سائنس اس علم کا نام ہے جہرا ہماس نال حاصل اور اکلر ہماس حاصل ہو اور اللہ تعالی کا وجود روح کا وجود مرنے کے بعد اگر on us. اور سینستے ادراک تو بخر تا کر کے دا تعلق صرف امبیا خبر دینا پینے سر جی چیزاں بندہ انہوں تک پہنچ سکتا ہے بنا اپنی اقل نہ لے کہ اپنے حواس نہ لے تے علم نال تک نہیں پہنچ تا کر کے تمام سینس دان وجود باری تالا دے منکر۔ جنرت دولت منکر من تو بعد آباد منکر روح کیس راستے کہ چیزیں سارا غیب نے اور نہیں آ سکتی وہ تمام ان چیزوں دے منکر ہیں اور مومن تمام مومن بن گئے کہ محمد نبی خبر دیکھتے ان چیزوں نو تسلیم کرے اس کی کل چی آن نہیں آدیع ہر صورت سمجھ آئی نے کہ کوئی نہ آئی اور میں مثال لے لا جا ہوں ہے وقایا آکسفرڈ ہسٹری فار پاکستان سائنس دی عقل تو کردے کردے کردے تک پہنچی کہ وہ تحقیق کرتے کرتے کرتے اپنی عقل لے تک پہنچ کے انسان لنگور سے بنا ہے یہ سائنسی تحقیق ہے اور تک ترقی کے لیے ملا پڑھاتے ہیں یہی ضروری ہے مذہبی انداز فکر نہیں واہ واہ ملا واہ ی کاز سوچ لو بھی ہو چوہے کا بھی ہوئے سیاسی مسلے کا بھی ہوفتی کا برابر بے چارے کافر مسلمانہ چڑھا کسلمان تو ہوگئے جا مذہبی انداز فکر ہو جا مذہب کے حوالے سوچے سینسدان سینس نال سوچے انہیں کیا سوچی س سہدرت آدم نبی پتر ہے مذہبی انداز فکر کے مطابق مولا کال جب اصا اپنی فکر نذہب لگے رکھا گے اپنی اکل قرآن لگا میں رکھا گے قرآن فرمانا اللہ فرما فرشتیا نب نے فرمایا فلر خلیفہ میں زمین در اپنا خلیفہ پیدا کرنا رب لب سونے قرآن فرماوے فرما دلم فرما حضرت آدم کا حضرت آدم پتلا تیار ہوئے تیار ہوئے خاکی پتلا تیار مولا فرما گئے ملو ہے اللہ تالا خاص ارمت شان والی بے مسال روح فونکی یہ مذہبی فکر کیا مطلب اگر مذہب میں پیچھے چلے گا اپنی فکر نو ادھر پیچھے چلاوے گا حضرت آدما منہ گا اللہ کا خلیفہ منہ گا رقد نبی منہ گا حضرت انسان عزت شان کا پہلا باپ منگا بولا کد کرم نہ بنے آدم اولاد آدم نو عزت اس گل تو ملی ہے اللہ کو سمجھ آئی نا پر سمجھ بولو سبحان اللہ پر مولی آندے نے بھائی ترقی واسطے نبی پتر بنیں گے ترقی نہیں ہونی مسجو ملاکا در آخانگے ترقی نہیں ہونی اگر اصا اپنے آپ خلیف اللہ آخر ترقی نہیں ہونی سنز نہیں اپنا چاہیے سانز سائنس کا اپنا پینا ترقی لیا گا ملگال ساننا پڑنا ہے کہ لگور دیا اینا دی اپنی کتاب دے مطابق اگر میں ایک گل کرا سائنسی انداز و فکر میں تھوڑا سا اپنا لیتا ہوں پشا تو نہیں تھوڑا سا ان تک کہ مدرسہ دے مفتی کے سارے جڑے بیٹھے تنظیمی لگوری مسل ہیں یہ لگور کے پوچھ ماؤل بھی ان ناراض ہونا چاہتا کیونکہ اس وقت میں سہشی انداز فکر میں بیٹھا کیونکہ میں بھی ترقی کرنا چاہتا ہوں میں جامع نیمیا جام نظام فریدی والے فلان فلانے, فلانے جیتنے مرس ہیں ان سارا تو مستیاں مولیاں محکمہ بنوائیاں تمام منگو ان کو ناراض نہیں ہونا چاہیے کیونکہ میں بھی ترقی کرنا چاہتا ہوں اس لیے میں عمومی ترقی کے لیے اپنا انداز فکر اس وقت کے لیے ہی بنا لیتا ہوں کیونکہ میں انداز فکر رکھا تو ترقی نہیں ہو سکتی لینا تو پھر لنگور نہیں لنگور جہاں خود لنگور ہے چڑیا گھر میں اُن تصو پوچھو نہ انہیں آخر میرا پیو تو میں لگور ہے سی گئی میں نہیں کرتا کہ میں اپنا پیو لگور کی بجائے بندے نا لوا دلیل جا کے وڑ جاؤ اس جنگلے جنگور بیٹھے ہن ویکو لنگور تڈے انس کردہ یا اپنے لگور نال انس کردھ جنگل چی لنگر رستے ہودر وڑ جاؤ اور لنگور لگور آپس ایک دوجے نال کٹے ہو کے پان و روڑے مارن گے کیا مطلب وہ دستا ہے پیا کہ تیرا نہیں میں مفتی نا تو تے کڑوتا پر میں نہیں کھلوتا میں تیرا ہی پوتر بننا لری مفتی ہو ہو چلو ہو چلو ملکی حالات ملکی حالات بننے میں سر ویڈر کیوں سمجھا سی اگو جن اصا جواب لکھ کے اپنا بھیجنے پہ وہ صرف اتر اتر کردہ انڈے دش دے اندر کوئی حالات معلوم نہیں جو لکش دیا کہ ملکی حالات <سلام> جاننے کے لیے تو یہ اگلا <سلام> بھی سمجھے گا واقعی صرف ملکی حالات کا مسئلہ ہے اس ملکی حالات کا مسئلہ ہے یا تیرے تیروں کا مسئلہ ہے سمجھ <سلام> نہیں آئی ہے نہیں کچھ ہی بولو ذرا سبحان اللہ ہوئے ہوئے پرواقی بھائی میں ایک چشتی چیشتی سائنسدان بڑے سیانے ہوں میں آ سیا ہوں تو لنگور دا کا پوتر مبارک ہو بلا نکاح سائنسدان سیانے آن جا سیا سمجھنا ہاتھ کھڑے کرو بھائی اچھا اے دسو ایک بندہ کوچی کھوچی سوار ہوئے تو وہ آخ کہ ایسا اولاد آ حضرت آدم دی एक बंदा जहाज बना के जहाज त चढ़े तो आखे सा लंगूर दो पुत्र थडे नजदीक शूर आला केड़ा नहीं खोती आला बेचारा सिद्धा सांग नोलन का पता न बहाने का पता सवारी बेचारा उसे खोती पुराने त लगा फिर چور ہے تو کمال ہے ویسے یار ویکھو پتہ نہیں پٹرول کٹیا جہاز دے پرزے بنائن بنا کے بٹن دبا لنگور تک جا پہنچ دین بلا کے دشوڑ بیا بٹن دبا د جس پیو تاخل ہوں پیو لنگور ہوں واہ سبکے جا اس شعر تو سبکے اور جس تعلیم دی ہے لکھ لانا تڑ اس بندے جڑا اس نو تعلیم سمجھے جیڑی بندے نو لنگور دا پوتر جا بنا لائبریری یونیورسٹی اچھا میں نہیں آنا نہ مرا جی پینٹ کیوں پا دینا پتا لگا بھی یہ آدھے نے اگر کپڑے ہوگور کا نمونا تو نہیں نہ بننا تو پینٹ شرٹ پاؤ تو سارا برا کٹا بالکل سو واقعی پاس لنگور چلارو تو پھر چلو ہو سو فیصد نہ رلن میرے خیال نے ایصد لتاں باواں نمونے इन्हें कि चलो रही जाते चलो होर नहीं तो प्यो जड़ा है उसकी कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ चलो ज्यादा ही नहीं तो कुछ ना कुछ सबू सामत हो जाती है ना चलो जो सारा न सही तो प्यो देख चलो रहा इतने अपड़ जाएंगे हम दोस्तों इन मुल्की हालात जान ना لکھا ہے اور کراچی یونیورسٹی دے پروفیسر چھاتے رسالا ساخل کی رسالے کا نام ہے رسالا ایک کراچی یونیورسٹی دے پروفیسر چھاپ دے اے پروفیسر بھی چوٹی دے اتوں میں چوٹی دے پروفیسر تے نال ہیں بھی لو قسم کے دو بندی لگ دو بندی. لبرل جا یہ تے ان سارے کچھ رکھنا چاہتے ہیں اس ساحل رسالے دے اندر خطبات اقبال دے حوالے ایک مضمون انہیں شاعر کیا قسط وار اٹھویں قسط جہری جب آئی ہے اس کے اندر انہیں لکھا ہے کہ سر سید احمد خان قرآن مجید کو کلام اللہ نہیں سمجھتے تھے بلکہ رسول اللہ کا کلام سمجھتے تھے اور رسول اللہ کو بھی اللہ کا پیغام پہنچانے والا نہیں سمجھتے تھے میں اپنے چھوٹے بھائی عرض کیتی میں آپ فون کر کے انچو بھائی تسا یہ گل لکھی سان اصل حوالہ بھی دو تاکہ تیرتا کہ آخر تھی کراچی یونیورسٹی دے پروفیسر جو سو یہ گل لکھنے پیمنٹ نہیں مجموعی اتنا تاکہ اس مضمون گل اصل حوالہ انہوں نے آنا بعد مضمون نگار نہ گل کر کے پیش کر دیا میں کلام اللہ نہیں سمجھنا ہر گل نیکھ رہا تھا سینس دے کر کے کہ سیس کے نزدیک خدا میں وجود کوئی نہیں زمانہ دہر قدیم میں چل رہا پیاں دہلی سیس کانفرنس فلسفی. کی فرقی وکیلی کہا میں یہی زمانہ خدا ہے خدا کوئی اور نہیں اس طرح قدیم چل رہا ہے پیا ہجولہ سورت جسمیا ان کے نزدیک ہے جیسا قدیم ہے قیامت برسات نہیں ہونی ہوں سر سور کیونکہ تھڈو ادرو خدا دانا بھی موجود نہ ممکن ہے سائنسی نکتا ہے نگہ کہ خدا دا بھی کلام نہیں ہو سکتا کیونکہ نو کبھی خدا نال کلام نصیب نہیں ہوئی جب وہ سائنس دان نہیں کر سکتے تو انسان سارے ہیں برابر تو رسولوں نبی کون ہے جنہوں نے جناب کلام خدا کا نصیب ہو جائے لہذا یہ کلام محمد کا اپنا بنایا ہوا ہے اور محمد ایک بہت بہت بڑے مفقر تو تھے لیکن خدا کے پسند نہیں تھے وہ پہلا فصولی جی اگریزوں اگریزوں کی خاطر میں تعلیم دے رہا ہوں اس کلام خدا کا تھڈو منکر بن کھلوتا ہے تو ملا نو کی آخ گا اے تعلیم پڑک مسلمان دو فرمائیے ہی چی پہلا پتا سٹ کے حکومت کے رائے انہوں کمینے کے پترا نو پڑا دتا انہوں نے آ سائسی انداز فکر ہو بس لفظ تو دو نے موڑے کھل کفر دے موڑے کی بلا ہونی پاٹری ہے سیتی لی جانی تسا نے بولی دنیا تصا آخر سیاسی انداز فکر سے کیا فرق پڑتا ہے ایسے موگے کھول گیا موگے لمار گیا لمار سیاسی انداز بنیا تو پھر دی گیا بندہ بندہ اپنا آپ جو کچھ بڑھاے تو جنو چنگا سمجھے بھاوے مسجد ہے تو بھاویں پران جو مرضی جنوب اپنے عقل ہونا اقلو پھر مذہب بندے کا ذاتی معاملہ ہودائی نہیں جیور موبائل ملب اسی طرح چلتا ہے وہ بھی آدمی نے مذہب ذاتی معاملہ ہے ہر نیجی مسئلہ ہے خدائی نہیں کیونکہ جب خدا نو من کلام ادو ہی نہیں پھر مذہب خدائی کیوں رہا ایمان تو کے رمبے لال امیر کا دیا ہے میں سفا کے واسطے سے ملا ہے اللہ یار بندہ کڑے پاس سے جائے تو کنو سمجھاوے کوئی سمجھ نہیں لگتا لیکن میں ایک گل تو حیران ہوں آم منڈا جس مسئلے نو چھیتی سمجھ آتی منڈا کیوں نہیں سمجھ کی شا سے رکاوٹ یار میں ہو گل جہی کی تے سامنے جہی کر رہے وا کیا تمہیں سمجھ نہیں آ رہی اور اس گل زندہ دلیل زندہ دلیل زندہ مثال حکومت پاکستان دا یہ قانون بناونا زنا دا تو بنا کے آخنا قرآن کے مطابق ہے یہ اس سائنسی نگریے دہت کہ قرآن نو اقل دابے کرو جب اقل دابے ان گان تھی دی کی عقل ہے اگریزا نہ رل کے بھی جناب جڑا وہ سولہ سال کی لڑکی یا جبرن جو جس طرح جی مردی قانون چ بناؤ انہاں نے قرآن ایسا ہی ہے ٹھیک ہے جدو اقل پوران چلا قرآن دے پیچھے نہیں چلنا تو انہاں سوار دے بچے آپ آخنا ہے قرآن دے مطابق ورنہ ہر ایمان دسو جس دا مذہبی انداز فکرو سے جڑا اپنی اقل نرآن کے پیچھے چلاو آپ اصل اقل کا مسئلہ نہیں اصل نفس کا مسئلہ آخنے غلط آخرے نفس کے پوری نفسیاں دہلی چلدی اگریزا دیا بھی چل دیا ہر پاس چلدی مذہب میں روکاوٹ بنے آئیں رکواٹ کی سارا ہونا چاہیے کیا خوب قرآن کے مطابق اللہ کرے اللہ اللہ وہ اللہ نہیں ورنہ وہ اللہ کے میں کیے او اللہ کے کیونکہ آپ جناب جاگت دے جی فرمائی ہے اللہ کے کی فردی اکلا ہے فردی خدا ہے کہڑا اثرائے تھا من تخلا اللہ ہو, ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چ تم نے اس کو نہ دیکھا جس نے اپنا معبود اپنا اللہ اپنی خواہش کو بنا لیا قرآن اترا منکتا خانہ ہوا کیا انسیا نہیں جاننا جنہیں اپنا الاحہ اپنے نفس دی خواہش کو بنا لیا معلوم ہے وہ کرنے سائنس نے پیروں کی خدا نفس جڑے ملک کے پیروکار ان دا خدا اللہ ہے یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ بندہ کسے دے پچھے نہ چلے نا ضرور یا نقش کے شیطان کے پیچھے چلنا پین یا اللہ کے رسوم کے پیچھے چلنا پینا اللہ رسول تو کٹیچے گا کہ نفس دے پیچھے تو شتان دے چلے گا جی حکومت چل چل رسول چلنا پڑے نبیب صحابہ چل بندہ لا تعلق ہو کے زندگی گزارے یہ نفس بند رکھیا گیا ہے یہ ضرور سر کھلوتا ہے یہ ساری کارگزاری رب تو کٹیچ تو میرے جڑ میں آخ مارا خراب رسول سمجھ آئی کہ نہیں آئی دوستو لال بولو سبحان اللہ اچھا ہر گرو ملا نے دتا نہلک کی حالات جاننے کا حالانکہ ملکی حالات نی جاننا یہ کوفر نفر کو ناننا نہیں خالی نہیں یہ تقلیم کفرے موافقت کفرے ہاں جی یہ سما کفریات کی موافقت موفقت نو نہ دتا ہے ملکی حالات جاننے داری انہوں نے وتی ہوں اگے صرف ایک فکرا بولے میں عبارت کافی سنائی ہونا دی لیکن ایک فکر کا جواب میرے کو پور پورا ہوا کیوں ہمیشہ اصول ہندا سوال چھوٹا تو جواب و اگلے جمعہ تنشا اللہ حل ویز اگے باقی کا حصہ جی چلے گا یہ میں ہالے ایک سفا نہیں پا مقا سکتا ایک سفا نہیں پا مقا سکا کہ یہ دس سفے نے میرے خیال جب جدو یہ جواب پورا ہو گیا انشاءاللہ شاء اللہ انہوں کے خاتمے ہو جان گے بھاوے خدا و خاتمے ہو پاؤں اس کو پہلو چکر ہے محلہ ہاں ورنہ ایسا ہوب سونا دیو نہیں اے ایک مکاریاں چلاکیاں کر بیٹھ لا ملت نہیں نبیا نو لنگور آخورا نو آخر گاؤں لبنا ایسا کون ہاں لیکن ان شاء اللہ چلو یار اسی نال کفر کوفر خلاف بول دے پائے بولدیا بولدیا مالت ہوئی ایمان سے مل جانے نمردے ان شاء اللہ جی اگر ساری کوشش رکھو کہ نہیں سلام نہیں کفر نل تینو پہنا ہے ٹکراونا ਪੋਲੇ پولی پیریس رام نہیں آنا کفر دے تینو پہنا ہے ٹکراونا ضرورت ایمان دی تین پو گی غرط ایمان کی وھانی تین پو گی کرنی ضرور پولی پولی پیری اسلام نہیں آنا کفر دے تینوں پہنا ہے ٹکرا بڑی ہوئی سارے منہ ستاں ہر بندے اگے اپنے پیٹ دا آوے دوال آسام گل اے محالے گر جیری نا شہباد پھیرا پاؤں پولی پولی پیری اسلام نہیں آودا کفر دے نل تینو پینا ہے ٹکرا نام وردی والا پیاسنو جال سی سکول تے سکلتے آندی والا پیا سان جال سو یار ہوا نکلنا محال سی پھر رب دتا دور سد کمال سی پھر رب دتا دان مر سد کمال سی اکو سجن ساڈا خاجا شسی نظر آل پولی پری اسلام نہیں ہو آم کوفر دے تینوں پینا ہے تکرام نام امبا تائی چڑ کے سک اس چن لڈ کے تے اک اس چن للتلی یارو دلا شک اس چن للتلی یارو دلا شک اسی چن لر ایک گو ساڈی نسا گو چڑھاؤ فل فیری اسلام نہیں آف مل تمو پہنا ہے پورے اسلام دے نو زبانی او دے نام دے آشق نی پورا نے آگریز دے نظام دے عاشق نے آگریز زدے نظام دے ہر ایک قدم تھے الٹا اٹھاؤ پل پولی پیاری اسلام نہیں ہو آفر دے تین پہنا ہے ٹکراونا آخر میرے میرے مرشے کرامت خوجا شفیق کو میرے خوجہ شفیق کو پودا رب لگایا ہے. جتا جیتا جدو امت نو رجایا ہے د امت نجا ہے سگلے احمد فضل سگلے احمد فضل یارو رب دن کے جتنے جانا یارو ڈنکا ہاتھ د جانا پولی پولی پیاری اسلام نہیں آفر دے تک کرا پل پل تیری سلام نہیں ہوں آواں کفر نل تینو پہنا ہے ٹکراونا پولی پولی پیریس لام نہیں آنا کفر دین تینو پہنا ہے ٹکراونا ضرورت ایمان دی تین پہ غرط ایمان کی وھانی تینو پو گی کرنی पुर्ण पुर्ण बानी तेन पवेगी एवे नहीं सोने तेनों सीने पुल पुले पैरी इस लाम नहीं आवनाल तैनों पैना है टकरावना फड़ी हो सारूना दी चाले हर बंद अगे अपने पेट दा सरा آس رام محالے گر جاندے نا شہباد پھیلا پاؤں پولی پولی تیری اس رام نہیں کفر دے نل تینوں پینا ہے ٹکرا نام اسکول دیو والا پیا سانو جال سی سن مور سب کمال سی اکو سجن ساڈا خاجا شفی نظر آل پولی ساری اسلام نہیں کوفر دے مرتنوں پینا ہے ٹکراو نام امبا تی چکی چن ل فل پل چک لکی نرس چڑھا فل پیری اسلام نہیں آفر دل کو پنا ہے ٹکرا نام اگو ہاتھ ساڈ pure bari islam de raza da نو زبانی وہ نام دے آشق نے پورا نے آگریز دے نظام دے آشق نے پورا نے آگریز دے نظام دے ہر ایک قدم ایلٹا اٹھاؤ پلے پولی تاری اسلام نہیں آفر نل تین پہنا ہے ٹکراو نام آخش میرے میرے پاک دی کرامت خوجا شاسی کو میرے شفیق شاسی کولو پودا رب لوایا ہے, شفیق و لو لگایا ہے. پھل جتا جیتا جدو امت نو رجایا ہے دمت نجایا سگلے آمد فضل آیا ہے سگلے آمد فضل یارو رب بن کے آیا ہے جتنے جانا یارو ڈنکا دا د جانا پلے کو اسلام نہیں آفر دے نلکنو پیڑ ہے ٹکرا پھول پل تیری سلام نہیں ہو آواں کفر نل تینو پینا ہے ٹکرا پولی پولی پیریس لام نہیں آنا کفر دے تینو پینا ہے ٹکرا جرت ایمان دی گی پہ ایمان دی وھانی تینو پو گی کرنی س بانی تینوں پوے گی ایویں نہیں سونے تینو سینے پولی پولی پیری اس لام نہیں آنا تینوں پہنا ہے ٹکرا پڑی ہوئی سارے منہ فتر کی چالے ہر بندے اگے اپنے پیٹ ਦਾ سوا آس لام گل اہال گر جری نا شہباگ تیرا پاؤں پولی پولی تیری اسلام نہیں کفر دے نل تینوں پینا ہے اسکول تے یہودی والا پیا سانو جال سی آندی والا پایا سانوں جال سی نکلا مال سی رب دور سد کمال مر سد کمال سجن ساڈا خاجا شسی نظر آل پولی پیاری اسلام نہیں آفر نگ نا ہے ٹکراو نام امبا تھی چکے سی چن لے فل پل چک الت لی ڈر یار ناسا چڑھا فل پیری اسلام نہیں آفر ਦੇ تینوں پہنا ہے ٹکراو نام اگو ہاتھ ساڈے پوری میری اسلام دے رضا دار ہے نو زبانی او دے نام دے آشق نے پورا نے اگریز دضام دے آشق نے اگریز نظام دے کدم تھے الیٹا اٹھا دا پل پولی تاری اسلام نہیں آفر دل تین پہنا ہے ٹکڑا آخر اور میرے کرام کو میرے سجا شسی کو پودا رب جتا پل جدو امت نو رجایا ہے دمت نجایا سگلے آمد ہے سگلے آمد فضل یارو رب بن کے تھے جا یارو ڈنکا ہاتھ دلے کو لام نہیں آفر دے تک کرا پریس لام نہیں آونا کفر دل تین پہنا ہے ٹکراونا پل پیریس لام نہیں آنا کفر دل تین پہنا ہے ٹکراونا جرت ایمان دی تیل پہلے گی غار سے ایمان دیوخانی تنو توکف والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین محمد المصطفٰی علی آلہ ما فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شاء أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين سبحانه الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسولهما بج الكريم اللمين إن الله وملائكته يصلون على المبج يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سلا دو سرام عالک یا سید یا رسول اللہ یا سید یا حبیب اللہ السلام علیکم ہمدرو تو بات آج اس کی دعا ہے رب العالمین جل مج ہوا نا چیز ناندان نوستان سعد دارائن بخشے زندگی کامل اسلام رحمت والی اور بہت کامل ایمان ملفرت والی اطافرما گیا جواب الجواب کا سلسلہ جاری گزشتہ جماعت المبارک بھارت کے اندر مخالفین بے اس فکرے دا جواب دتا سی کہ حالات حاضرہ جان واسطے کہ نصاب تنظیم دا سکول دا مدرسہ آنیا قبول کیتا ہے تاکہ سکولاں کال جان فوج دے اندر بھرتی ہو سکا اس دی تفسیر ہو رشتہ جماعت المبارک کے جناب نے سماعت کی تیسی جب جتنا ایک اللہ تعالا نے میں سمجھ دی مطابق تو اس کا جواب سنایا اج اگلی, اگلی عبارت کے متعلق جناب دے تحقیقی جواب گوش گزار کرنا ہے انگریز جانن ندرسیا حکومت کی ترف جڑی شرط لائی گئی اس نے دیگر اغراض و مقاصد گزشتہ جمعہ المبارک مبارک کے اندر جو تصا سماپت کی اسوا کوزا ایک غرض لکھی ان حکومتی یعنی بریلویاں بلویاں تبلیغ نہیں ہو سکے گی ابے جو بندی بہادی بد مدد لوگ جان گے ان تبلیغ تو ہوگی اداریا اداریا بریلیاں تبلیغ نہیں ہوئے گی ان بقول سنیا کی تبلیغ نہیں ہوگی اس طرح وہ سرکاری ادارے جہے ننیت تو خالی ہو جان ایک گر دو لکھی دوسری غرض یہ لکھی کہ بیرون مالک سنیا دی تبلیغ نہیں ہو سکے گی دوسرے فرقی آر تبلیغ اب ہو رہی اصا اتے پڑا بناواں گے پھر تو جا کے باہر تبلیغ کرز انہیں لکھی تیسری گرد لکھی گئی کہ کال جائے سے کالج سولی نہیں جان گے قوم دے دا بچے داخل ہو گے بد مذہب بن جان گے ان بد مذہبی تو بچاو کی خاطر سن ادرو کھیپ مولی تیار کر کے مدرسہ نل دیں سکلان چنی کالج تاکہ ابھی جا کے تے نو بد مذہب نہ بنا دیں چوتھی لکھی فرد لے اگریزی تعلیم تو تنظیم نہ ہوگی مدر فہج تو سڈے افسر نہیں بننے حکومت دے بڑے بڑے دار نہیں بننے کلی بننے ہجام بننے درجی بننے ریڑھی بان ری ری بننے انہوں نے سارے بننے سڈے بچارے بننے اس واسطے آ کے سات ہن میں چواں مقاصد کے اغراض دا جناب دے سامنے کلا کما کرنا الہ تعالی دی دتی توفیق نال ان چاریاں دا اندر پیٹا کھول کے الہ تعالی دی فضل جناب دے سامنے رکھاں گا اور تہن حقیقت کھلے گی کہ تڈے نام نہاد مذہبی رابر ہیں آن ذلیلا دی سوچ دی کمینی تے لچی جنہ ان کی سوچ لوچی اے آپ لچے نے کیونکہ بندہ لچیا کمینا جسم نال سوچنا ہے تو سوچ کا تھوڑی بات ہو سکتا ہے سمجھ اس میرے کا موزوار سنن ناراضی ہوگی تا ہم جو کچھ ہال میرے ذہن دل, دل دماغ اچھا وہ تڈے سامنے آئے گا تو تو پورا اندازہ ہونے میں موضوع تو قبل حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی سرکار بائکت قول مبارک فرمان سرحاج سنت نبغ محدث شمس الدین رحبی رحمت اللہ تعالی علیہ کتاب کے حوالے نال پیش کرنا کہ آپ فرما دے تم تر کابو اور اسلام غربتن وطن ہر وطن لما ناشا فی ہو ملہ یار فل جا کا حضرت فرماند اسلام دیاں تندیاں تندیاں تندیا توڑ دتیاں جان گیاں اسلام دسی تندیاں تندیاں کر کے توڑ دتا ہے ٹوٹے ٹوٹے اسلام کیا مطلب کہ اسلام منتشر ہو کہ ختم ہو جانا ہے اس کا کوئی وجود نہیں رہنا جس وقت یعنی اجتماعی وجوہ اس کا نہیں رہنا جس وقت کے اسلام اندر ان بندے قومی راہبر بننگ گے اسلامی جڑے جہلیت نئی پچھاندے ہو گے یعنی دینی راہبر مذہبی پیشوا دینی پیشوا جب ان گے دا گے ہو گے جنہ نو جہلیت کا پتا نہیں نہ ہونا جہلیت کی حقیقت نی جان گے وہ جد پیدا ہو گئے اس اسلام ٹوٹے ٹوٹے ہو جان یہ حضرت فاروق اعظم دا فرمان ہے ہن اس کی تھوڑی تشریح ادادار سمجھ دے مطابق تڈے سامنے رکھنا کہ اس دا مطلب یہ ہے کہ جدو چاہلیت نی پچھان گے نا تو انہ نے دے افعال نو دے نو انہوں نے جاہلیت کے افال نت دے عقائد نظریات ن اسلام سمجھ کے قوم پیش کرنا ہے جدو جاہلیت میں اسلام پیش کیتا جائے گا تو اسلام رک جانا صورتحال درپیش ہے ایسے مسیبت چومت مسلمہ فسی پہ کہ رحمی بلمان ایسے نے کہ وہ جہلیت نلام سمجھی کھڑے تھی جہلیت کا مانا سمجھو گے بھی جڑا عام یا پڑھے لکھے نہ ہو جہلیت ہے تو مانا نہیں جہلیت دا من ہے ایسا نظریہ ایسی گل ایسا عمل جڑا کافران نو پسند ہوفر بھی ساخ ہوے ان جہلیت آخ د ایسا نظریہ کیدا ایسا عمل جیس نو کافر لوگ پسند کر اسلام پسند نہ کافر پسند کر جنہوں اور کفر دیشاخ ہو گئے وہ جہلیت اور جیڑا بئیمان ملدی پیش وا اس کفر کام نافران کی پسند نو وہ یہ نہیں سمجھے گا کہ جہریت کا کام اس کا اسلام کو تعلق نہیں اسلام اور کفر سیدا نے کبھی کٹیاں نہیں ہو سکا ایک پسند نہیں ہو سکتی اس بئیمان نے ثابت کر کے وکھا کہ میاں یہ اسلام جب انہیں کفر اسلام ثابت کرنا ہے لکان سامنے ایٹا آپ بہ جانا اسلام آپ گیا یہ مطلب یہ نکلیا فاروق کے اعظم نے فرمانے علی شان کی روشنی دے اندر کہ دین نو صحیح مانے ماں سمجھے گا جڑا جہلیت اور کفر کے ہر ہر فتنے تو کم نو سمجھے گا جا جہلیت کے شیل شکر عمل نو نہیں جانتا وہ اسلام نو نہیں سمجھ سکتا نہ ہی اسلام کا برابر ہے काफिर लोग जमहूरीयत इंतहाई पसंद कर मुला साबित करे इस्लाम है कपड़िया बहर परद्या जोर ला मुला आखन ए भी इस्लाम है वह आखण औरत आजाद हो और एवं आखण आजाद हो इस्लाम कवता बंद करता है यानी दूसरे लफजा इस बोली इनकी काफर न रोक दी जाए हम नवाह होव काफर ने ہم زبان ہوفر آخر کین کی خدمت کر رہے ہیں دیشواو دینے ربر آئی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی فرمان تو سابت ہے کہ بیٹھا بی جہلیت نر طرح تسی نہیں پچھان سکتے بس اینا ایک گل ویریج رکھ لو کہ ہر گل ہر عمل جہلیت کا سمجھا کہ کفر دافر جگہ تو زور دے کوئی گل نہیں لے پھر سبجنا سنو کافر یود نسارا خصوصاً جس گل سے زور دس کام وسلمان دلاو جی بھی دان دجیا جے وہ پکا کفر کا کام ہونا ذہلیجت کا ہونا شاخ ہونا ہے مسلمانہ مسلمان اسلام دی بربادی دا ہونا ہے تا دعوت دین پہ جہلیت دی موٹی تاریخ ہے۔ اور دیکھو قرآن مجید سرخان حمید نے عورتوں کا غیر ورگا دے سامنے آنا ہے بے پرد ہو کے آنا ان گلا باتیں کرنا اپنے حوصلے شنگار وکھاونا پورا مجید نے صاف انو جہلیت اولا دا کم قرار دتا ہے اور اس سورت عذاب دیکھو بائی اس میں ستارا سورت آزاد بلا تبرا جلا تبرو جل جہلیت لگتا ہے پہلی جاہلیت کے عورتوں کی پہلی جاہلیت شار مرد کرو اللہ تعالی صاف دیتا ہے جہلی مردا کے سامنے آنا ہاں اسلام آیا کہ غیر مردہ سامنے عورتوں نے آنا بند کر دتا ہوں کنجر کا پتر ہونا ہے جہاں ادی داری رکھی کرا ہوگی اسے پگا ہوا جی مگر پھر ہو سارا بھائی جانا دفتر یہ بھی آزادی اسلام خبر ہوتا ہے اس کنجر جہلیت کام ہے جہلیت کے کم نو اسلام تمام سابت کرنا ہے تو اسلام کے ایویں سمجھ رسے نو کڑا مار کے توڑ چڈیا تلیا تلیا کجرا کا کرنا ہے معلوم ہوا جہی گل کافروں کی پسند ہوا بولی وہی بولے گل یہ کرے جہی گل کف تو سمجھ لو اسلام دیاں تندیاں تنگیاں چورن والا وہ بھاوے بلوئیں سے بھاوے کس بنے اس لیے اسلام دشمن سمجھا جائے اسلام دا دوست نہ سمجھا جائے اسلام دوست ہوئے گا جہاں دی ہر پسند دا دشمن ہو ہی نہیں آ <سؤال> ساری ساری مصیبت کا جہلیت جی. کو نہیں پہچانتے جبے بھی ہیں کبے بھی ہیں صاحبزیاں بھی ہے سارا کچھ ہے لیکن جہلیت نہیں جانتے تا کر کے بئی نے کفر اسلام نے رلا چڈیا ہوں قوم کے ہاتھ اسلام نہیں رہا یہودی سلام ہے جن لے پھر بچے تو اپنی نماز رولا کر کے اپنی زندگی برباد کر دن ملوڈیا کا یہ حال ہے جنہوں میں نے تاری کہ اے بچارے اصل جہلیت نہیں دے اور خود جہلیت کے ڈبے پے موتی نشانی کہ جہلیت نہیں دے کہ جہے منصوبے جہاں جہاں گلان یہ کر د لکھ کے مینو گلی یہ این پسندیدہ چیزاں ککوت دیں حکومت, حکومت رکشا گئے انہوں ای نے فرق ہے ہی نہیں یہ فنا فر یہ نے حکومت والے تو ہن جیڑی گل یہودی کرن اہی گل ملوڈیا مینو لکھ کے گھلی ہے تو آپ سوچ لو جہلیت والے نے یا اسلام والے نے جی ہوں انہوں نے کترہ ایمان گئے उन्होंने तो फारूक आजम फरमान की रोशनी च इन्नी गल ही काफी है कि तौबा कर लेकिन उन्होंने लगी हुई है संत नहीं दिशती अल्लाह तला कादर चाहे तोड़ देख दे हूं दे किबला पहली जड़ी गल अज देर मैं उ पेश करके जनाब सामने उसका रद्द करना है وہ ہے کہ سرکاری اداروں میں تبلیغ نہیں ہونی جے سدے مالی انگلش دان اتے نہ گئے سکول پڑھ کے تنظیم پڑھ کے جگہ تو سکاری ادارے مالی نہ گئے تبلیغ میں ساری ہابی کرے گا شیعہ کرے گا اس کا جواب ہوں سنو میرا پہلا سوال ہے میں ملوڈیا نو پوچھنا یہ دسو ملک کی حکومت جمہوری ہے یا کوئی ملک دا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان نا اور واقعی اسلامی جمہوریہ جمہوریہ ہاں جمہوری دا معنی ہے ایسا ملک کہ جس کا سارا کا سارا نظام اکثریت کی خواہشات دے ہو بہتے لوگوں کی خواہشات کا تبدیل یعنی کیا مطلب کہ کی اس اسر کوئی نیکی کوئی برائی ہوئے کوئی مذہبی گل کوئی حلال حرام کا مسئلہ ہوے کوئی تے خدا بدھی دا مذہب سمجھ کے نہیں رسول دیا سمجھ کے نہیں محر اکثریت دی خواہشات سمجھتے. تے رکھنا حکومت نے اکثریت دی خواہشات ووٹا اکثریت نو رکھا جاند ہے اکثریت دی خواہشات ویکنی ہے اکثریت اگر ہو جائے جنا جائز کرنے والے پاس تو جناح جائز ہونا خدا حرام آ کے بردی دیا کے لہٰذا اس واسطے ہر حرام حلال جو اسمبلی میں ووٹوں میں تابے ہوئے ہر حرام حلال ہر قانون اسمبلی میں رائے ووٹوں میں کابل ہو رہے ان لینی ہے اور جہری نظام اور اسلامی نظام ہوئے جس کا ہر مسئلہ خدا اصول دستل ہو رہے کسی کے سیکر دتاب ہو کی اکثریت ہے جنا جائز ہے, سال سال تو ہے لہذا مذہب بھی مذہب بھی ہے کیوں کہ اکثریت کے ہے ہے مطابق اور خدا کا دین جو جمہوری نظام ہے خدا کا دین سمجھا جاوے تو اکثریت جنید بھی خلاف ہوئے گی وہ تو ساری کافر مرتاب ہو تو در صاحب تو خارج ہے پھر اس نے دین کا کیا مانا وہ اسلام اسیل کا نام ہے اقصریت کی سارے دین تابے ہو جمہوریت اسیل کا نا اکفریت دے تابے ہوئے لاکھ اور دین بندے کا کیا کر کے جمہوری حکومت کو لا دین اور سیکولر حکومت کہتے ہیں جس کا مشکل طلخ نام لیتا تھا اسلام سے مخلوق دین دتابے ہوئے دین تو مخلوق دتابے نہیں ہوتا تا کر کے جبڑی حکومت نو مننا خفرے نو چلانا خفرے لا دینیت لا محبیت ہے تو سب دیکھنے لوگ بےچارے بے وس نے گنیا بڑھ گئی تو سمجھ آتی ہے دل ہی کھولی اسمبلی میں لائے جیڑی مسیح کھڑی ہے وہ مسیح خدا کا گھر سمجھ کے نہیں اس مسیح کا مطلب وہ بھی جو چند لوگ نماز پڑھنے کی خواہش رکھتے ہیں ان کی خواہش کی تکمیل کے لیے رکھی ہوئی ہے اسمبلی کے لال چکرا ہے اسمبلی خور دے چکر ہے رنگست جیسے مرضی کوئی ایم پی جرضی لے کے مسیح رکھیے چاند کا خیال ہے نماز بھی پال لیں لگا بندوبست ہونا چاہیے کوئی حاقمت کفر بنتا ہے پوری کرے گا خدا کا گھر سمجھا رہے ہو پتھر والا بھی گھر جہاں یہ خدا خدا کا گھر نہیں بنا رہے ہے خدا کا گھر کی سمجھتے نہیں سمجھتے مخلوط واسطے خواہشہ تکلیم کا گھر یہ خواہش ہے کہ ہم نماز پڑھے یا بندوبست کر چ عوام واسطے مسئلہ آ جاوے حکومت نے نکاح سڑک کھلی کرنے دا یا کوئی پلیٹر مسئلہ کوئی موثر کی مسئلہ آ جائے. یا دفتر بسی کرنے کون کی ضرورت ہے مسجد گرا دو کیوں جس قوم کے لیے مسجد بنائی تھی اب کون کی ضرورت ہے مسجد گرا دو تو گرا دو خدا کون ہوتا ہے کہ جس کا ہم لیں ایسا گھر تخلیم کرے جس کو نہیں سکتا اسلام میں جب مسجد بن ہے زمین لے کر تک مسجد ہے خدا کا گھر اور متنی ڈر رہنا اس دیا عمارتیں ختم ہو جان اس میدان کنوان خود ڈر لے اور اتنا مختالا روزوں کیا مت چک کے گلاک رکھ دے گا سروس <تصفح> <تصفح> مسجدہ بناوٹو مسجدہ بناوٹ حکومت دا شعبہ کون محکمہ کون کو بناوٹ کا محکمہ کون لیکن فلم ڈرامے اور چکلے ان سے جناب تمام انلیفیا واسطے حکومت دا پورے محکمے نے محکمہ اطلاعات و مشریات محکمہ کھیل انہوں نے الگ الگ وزیر شخلا میلا کرا رہے ناچ گانے کام کرنے کے سارے تقسیم ہونا ہے کہ ایک ایسی اسلامی حکومت جنہوں نے محکمے پلاؤ واسطے نے اسلامی حکومت اور میں نے تو سید دے دورے حکومت فاروقی دورے سر میرا ایک علاجہ موضوع ہے جمہوری نظام کا تار بیان کیا تا دو تھا تو اللہ تعالیٰ موقع دتا تو بیاں کردہ روز میں اقتصاد دس رہا کہ جمہوریت اسلام نال جمع ہو سکتی اسلام اسلام نہیں اسلامیہ جمہوریہ جہرا لگا اس کا مطلب ہے اسلام جمہور کا مذہب ہے توجہ نہیں کرنا اسلام جمہور کا مذہب ہے یا اسلام خدا کا مذہب ہے جمہور کا مطلب یہ ہے کہ جمہور کی مرضی نال اسلام چلنا ہے اندرا لگاؤ اور لفظ کی جلانتی لکھو اسلامی جمہوریہ یعنی اسلام وہ ہے جو جمہور کی پسند ہے جمہور کی مرضی کا ہے جمہور چوٹ بے جان وہ میں وہ اسلام نویں اسلام نے بھائی اتنے بھائی جدید ماڈران نجیب اسلام ہے جہاں لوگوں نے لوگ ووٹ دے دان جہاں کرنا جائے گے. جائے گے. کیوں کہ لوگوں نے کہا دے بھائی اسلام ہے بس کیونکہ اسلام ہے اسلامی بڑھیا ہے وہ کہہ دین سورج جہ ز زیادہ سورج ہے کہہ رہے بھائی ٹھیک ہے تو معلوم ہویا اس جمہوری ملک میں اندر جہاں جی مذہب کا تصور ہو رہا اخلاق جمہوری ملک میں جو ملک کا نام کم ہوگا اور واسطے استعمال ہونا ہے کہ لوگ کا نو اے دسنا ہے اصا کہ یہ مذہب جمہور میں خدا دا نہیں خدا کا سوئی کا نہیں ورنہ خدا کے خدا دے رسول دا مذہب جیڑا ہے وہ کدی جمہوریت دے پیچھوں نہیں چلتا ساری دنیا سکمنے ہو جاوے اللہ رسول دے اسلام دا ایک مسئلہ نہیں بدل سکتے جے بدلے تو سارے کافر ہو جان گے خدا کا دن بدل تا کر کے ستاوا بریلی شریف اے ملے ستاوا بریلی شریف اس دے آخری استعخری سفا ہیں نظام سیگا میں جمہوریت اسلام کش ہے سفر نمبر چار سیکی تم کش سوا لکھ لڑیا نہ قتل جدو ہر ہر اچھی کا تعداد کیتا سوا لکھ ندیاں قتل ہو گیا قرآن قتل ہو گیا سارے کتابیں قتل ہو گیا سارا ایسا پیغام لے کے آئے سن سارے مخلوق مذہب رکھو لیکن مذہب کو رکھو عوامی خاصا دے تبے جیسے جا بدلتا جائے ہاں کر کے حکومت دل پاس ہوا ہے جمہوری لگے کہا کرتے ہوئے جمہوری نلو رو ملب لو سکھو لڑے اللہ سلام بھی اس کا مخالف اور ساڈے قرآن نے کہ وہ چوٹ ماری ہے تو ساری گلا دو قرآن کی ایک ہے کہ کنویر چودہ چودہ زبان بولنے والے تو ہے اس دے برابر ملتے رہے پر بے مان دین دی سمجھ مسا بھی کوئی نہیں کا نامدار نے فرمایا میں روز اللہ خیر اللہ, اللہ سے خیر کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے اللہ نے محدود نے فرمایا کہ وہ چودہ پندرہ زبان سکھا سکتا ہے پرانا زبان ایک نام ہے خدا دی لیکن دین جی سمجھ آ جائے سمجھ اللہ کا کرم ہو گیا سورت حج چاری آخری چاری آخری آخری اور آس نمبر چالی آخری چالی آخری الفاظ اور اس کو پوری اس کے اندر سونے رب نے جمہوریت مدان مارے کہ انہیں صرف کہ اسلام جمہوری نہیں ہو سکتا اور جمہوریت اسلام نہیں ہو سکتی پر کچری کے پتر نے کھچری کے پترا گیا سرو فرال خدا گا دا نا دا نورانی لیاز تو میرے سامنے ہوں میں شگرد پی کے نویں سرو تج قرآن پڑا زبان خراب اللہ فرماندہ الله لا قبيح الحاجه موضوع کر سک وقت اللہ تعالیٰ فرمان ہے. اللہ ضرور مدد فرمائے گا اللہ دی مدد کر دیں بے شک اللہ ضرور قوت والا سے کیا مطلب رب نے دین لگے گا اللہ تعالیٰ اس دین مدد فرما دے گا اللہ تعالیٰ غالب. رب فرما ہے کہ, کنہ کنہ کنہ ہے کہ اللہ کے دین دی مدد کر لوگ اللہ وہ لوگ نے جنہوں زمین کی حکومت کر دے اقام اکام ہاتھ بھی روکے گی جی میں جوڑا جانا ہر منڈا فرو برائیاں اسلامی حکومت کی یہ جمے داری ہے او حکومت اسلامی جس کے محکمے سکھنے کھولنے لوگ سک دیوانے اپنی ماں بہن نو جنا گدکاری سے دے کے دیوانے سکاف فلم فلم انڈسٹری کے لیے جب اندر سیرت بدمشہ نہیں سکھائی جانی بھی سکھائی جانی ہیرو ہیرو ہیروہ قوم دے ہیرو تو نہیں سڑکے سلطان دے ہیرو فلانا کنر ہیرو فلانا کنر آپ جو کریئر کرونا کلرا نو ہی ہے نا ہیرو بنا رہا ہے وہ اسلامی حکومت ہوئے تو سیرت کمرہ کی قوم نو نہیں پیش کی جاندی وہ کریم کر پیش کی جی نقلے اسلامی حکومت ہے. اسلامی حکومت نو قرآن مارو تھے من کرے جی تو روک برائی پلان اسلامی حکومت کی معلوم ہوا پاکستان اسلامی نہیں لا مذہبی ملک ہے لا دینی ملک ہے شیطانی ملک ہے شیطان دا پتر جہاں پہلے جیسے انگریزا چ لیا سی اس گل چ لیا سی ہو جاب سانس ہو پوری حکومت سلامت کے تحت چل رہی ہوگی جمہور دے, دے, دے جی آخر طرح ہے لکھ دی لانت اسلامی کبھی انگریز نہیں اسلامی ملک لینا ہمیشہ خون حسین اسلامی ملک لین خالد بن ولید تے حضرت صلاح الدین عجوبی جیسا قربانیاں دنیا پہ سارا کلبر اکمال فرمانا ایسی کوئی دنیا نہیں ساری زندگی, ملک کے جا زندگی لنگ گئی بیت گئی کہ جرا مسلمان بغیر کسی جناب جی ہاتھ لاؤن تو بغیر کسی جنگ سے مارکیٹ اسلامی سلطنت حاصل ہوئی ہو ملت کسی کسے سے نہیں لگتی ایسی کوئی دنیا نہیں افلاق کے نیچے آخر میں ساری روی آسمانہ چھانی ہے میری ایلتی نہیں نظر آئی جیت اسلامی ہو جنگ تو بغیر ملیا ہو تو تو اسلامی ملک ہونے لے کر جناب وہ کنگا پھر میں تو اگریز آپ کو ہی دے دیں لڑنا بھی نہ پو تو آخر آ لو ہم چلے ہیں کو سمجھ نہیں لگی تو نتیجہ لے کے بچے تھے تر سو یہ ملک ہے جمہوری تو جمہوری ملک اندر توجہ جمہوری ملک اندر ہر دی تو ہر فرد دی رائے کی تازیم کی جاندی ہے باہویں ہندو ہے بھاویں سکھ باہویں کوئی اس مذہب رائے کا احترام کرو اختلاف رکھ سکتے ہونے آئے گلے لے کے لو اس دی رائے کا احترام ضرور کرو اس کافر نہ کھو دل سکنی نہ کرو کیونکہ وہ بھی حکومت کا فرق ہے کر کے مل آخری شی شیعہ سنی وا بھی کے تخیل کو خیر باد جی و بیانات جلد چوتھی تیسری میرے ہاتھ چوتھی در پیاکھائے چوتھی دے صفحہ نمبر دو سو ترتالی شیعہ سنی وا بھی کے تخیل کو خیر باد کہ چھوڑو کوئی وہدی ہے کوئی شیع جو مرضی ہے کیا ہوگی لیکن تصویر سارے بن کے رہو یہ نہیں ہو ساکھیا کہ شیعہ اپنا ملب چڑ جائے یہ اس نہیں آخر کہ وہدی گستاخی نہ کرے نہ جو مرضی کو کرے تساخو سارے مسلمان ایک بس میں جیڑا ملک بڑا کے دے چلیا جے ترساں اوی چلتے رہے جی تو چلا چلیا تو تصا لاؤ لوگے نہ ہندو ہندو رہے گا مسلمان رہے گا کیا مطلب دوست کہ جمہور سامبے ترساں رہ تے جمہوریت جی ہو وہ مذہب بناؤ گے ان میں چلتے رہو گے نہ ہندو سے ہندو رہنا ہے نہ مسلمان مسلمان رہنا ہے کیونکہ ہندو بھی جمہور دابے دے دے تے مسلمان بھی تے جمہور دے دابے جمہوری پولیس تے پتر یہ مشرق کا فیصلہ اور سنو تا کر کے جب جمہوری ملک سی تو حکومت فرقہ واریت ممنوع ہے لہذا کوئی مول فرکا واریت نہ پھیلاوے فرقہ واریت کا نام کی دتا فرقہ واریت کی آخر کہ کسی اگر کوئی کفر کا ستوا لاؤں یہ فرقہ واری اگلا کفر کرے ایباش اگلا کو اسمبلی آخیا اچھا بنا حلال ہے او کیوں اور جس مول آخیا ہے کس ہو فرکا وارن کلارا ہے نتیجے لکھے ہیں کہ پیو شبک لیے ہوئی سی ملک کا نظام بھی جمہوری سی کہ سارے ایک میک ہوں وہ ہندو تو مسلمان نہیں رہن گے اور نہ رہے اج ہوں بابی بریلوی شیعہ متحدہ مجلس ہمارے بڑی مسلمان اچھا اتحاد ہو گئے محاذ اتحاد دنیا کے محاذ کے اتحاد حکومت و شرکت اتحاد مدارے سے دینی دا اتحاد مدار سے دی تنظیم کا اتحاد جلسے ہو جامع نئیمیا چ جلسے ہو جناب اسلام چور چو جی, اے جی, اے جی تو خطا کلا جہرا حق وہ شریف مزاری شریط بھی شریف فلانے بھی شریف سارے خلمان ہم ایک ہم جدو ہر وہ اتحاد گیا تو میں خمزیر تر دفتر چنےوے لائن کی گل کرنی جو تو مسلمان رنگ کے گل کی کیوں بن سکی جمہوری رنتی اتحاد کر لیا ہے ماہ نامہ راسا خاص شمارا مفتی محمد حسین علیہ بیانات کے آئینے میں کیا خاص شمارا چھپیا مفتی نہیں جامع نہیں آ رہا میں حوالہ دنالہ اج ہے پیا کرنا ادا پیا کرنا منی تفصیل پیا کرنا یاد ہے بڑا فائدہ نہیں ادا بنا فائدہ ہے اتحاد بین المسلم صفحہ نمبر ایک سو دس خاص شمارا جامع نئیمیا اتحاد بین المسلم اس نے مفتی نئی, نئی اتحاد بلایا حکومت سی نواز گنجے دی نہ تو گنجا جامع جہاں گنجا کا ٹبر سی کوئی جویں سر کو گنجے فرنا ہے کنجر اندرو ایڑ <تصفح> یعنی کیا مطلب کہ جویں نہ جی انہوں نے ٹنڈے پانی کا قطر نہیں رک لینا انہوں کے سینے میں ایمانتی ہو ایک گل نہیں سی روک سکتی ہے نا ٹولہ پڑا اس کا جمہوریت شتاون سی جمہوری شمہ مسٹر نہیں می جا سکیں مسٹر نہیں می میں آخ اسی کیوں آخ مسٹر نہیں میلا انہوں نے کھان پی رپیے بڑے تھبے تھبے جاندے سن ہاں نواز میرا پیو ہے جی ہاں آخر نہیں میرا پیو ہے کیوں اُن پتا جہا کام مینو ایڈا پیو بھی نہیں دینا آئے کیا ہونا ادھر اتنا اجلاس شراک جہ سر وہ جناب جی سینیٹر فمی الحق حق علی نمانی خواجہ حمید الدین شالوی اجمل خان صاحب حاجی فضل کریم میاں فضل حق زیندیئن مفتی احمد الرحمان ابد رحمانی کاری ردال مستفیٰ جامعہ رسولی شرادیا زمین نہیں, نہیں تو فلان فلان نے سارے دو بندی سارے اتحاد بین المسلمین پھر ان نکات آپس طے کیے کہڑے کہڑے فارمولہ ایسا چل رہے ہلے ہونا لکھے زابطۂ اخلاق نکات کی لکھے مختلف مقاصد فکر کے درمیان سلح محبت رواداری اور افہام و تفہیم کے خلاف قائم کرنا اور خوبصوری نجت سے اس پر عمل کرنا یعنی وہابیاں نال شیاں سارے نا اتحاد محبت سلح رواداری جی ہوں محبت رواداری ہوں دیکھو تھی محبت وتنے میری گل نہیں سمجھے جہاب ہے کرام دام کتوں ہاں کے رکھتے اما عائشہ اور او تمتا لاؤن سے چڈ گلا جو جہ نبی پاٹ نو آخر ان بارے کے جنہوں کا خیال دل چاہیے کھوچے سوتے بڑا ہے ہاں جی انہوں کے نال سے اتحاد ہونا چاہیے محبت ہونی چاہیے چشتی انہوں کا گستاخ بن جائے تو محبت ہو جی سکتی نہیں چلو شکر الحمدللہ اللہ پہلو آر ہر پاگل کا کافرا نبی پاگ نوتا جادوگر شکریام آخر حق بنتا اللہ کیوں وہ بےان کافر بندے سن یار محمد پاک وسلم کو یار یہ جدھروں لنگ کچھ بندے پڑھی پڑی نے یہ گل ہے کوئی جادو اصل چیتی کردی ری دل دماغ سے ندی میں بیان کرنا جدھروں لگ جانا نا گل کردہ اتو گہروں سینے بھی ڈول جی ڈول جادو کر لے ساری سنجھا کوئی نہیں سچ پچا کو نہیں دوسرے مسالک کیا کابرین کا احترام کرنا طے ہوا اکابرین یعنی کیا مطلب ہے؟ کہ انہوں بریلیاں دیا کتاباں جنہوں لکھا پیا سنیا دیا کتاباں کہ وہ کافر سن گستاخ رسول سن فلاں فلاں دے دونوں فلاں فلاں لے انت کہ اکادرین او دا دوسرے مسالک کے اکابرین کا احترام کرو دسو کسی نو کافر رکھنا یا کفر دا فتوا لاؤنا اے احترام ہے یا تون ہے, بل ہے تو اس کا مطلب صاف نکلیا جڑا انہوں ایجنڈا تیار کیا ہے تو اپنا نکاح جناب زبتے اخلاق بنائے بنا لکھیا دوسرے مسالک یا کابیرین کا احترام کرنا اس کا مطلب یہ نکلیا کہ جن وڈی بد ملبا ہے جنا مرضی کوے کوئی نیچری ہوے اُن کا احترام کرنا کافر اہل سنت نے جنہ جا تفتے ستوے لائے ہرمن شریف علماء مکہ مدینا دس مقد جفتے ستوے لائے باقی اگلے کافر ہے سر کفر دے ستوے لائے میں برائلر تو پوچھنا تھوڑی نگاہ چن کی نے سمجھ آ رہی نکونی ہوں بریلی نے کہ برادر نے جڑے آلہ حضرت ایڈے ہیں اور تمام ہولمائے ہرمین شریفین فتوی مخالف خوم تو آخر احترام کرو تے جو ادھر احترام کرنا ہے تو فتوے سارے گلت بننے دو بندیاں میرا تعلق ہے گرام آپ میں تو سب تلاؤں گا میرا تعلق ہے ایڈا وعلق توڑا میرا اللہ کرنے تعلق قائم رہے اگو سن میں گرام سبھی لیکن وہ رام ناتھ وہ پنجاب نہیں چلنا چاہتے وہ پرکری بنا دینے کے لیے ہماری فون میں پڑھ کلا واگا تھکنا لکھو جتوں تک وڈیرا میں آخری وڈیرا بیٹھا ہونے کلے میں کچھ آپ میں کہ تر پھرنا پورے جوت پھیرنا ہے پھرنا سارا بالکل کھول جاؤ کہ میں تحریر لکھ کے لکائی رکھا گل آرام دے سامنے نہ آئے یہ دین کا مسئلہ ہے اور دین حق ساری امت اچھا امتیازی تحریر تحریر کیوں تحریر میں آخر تحریر بھی جائے گی تقریر بھی جائے گی <تصفح> جو میں بول رہی ہوں وہ لکھ رہا لکھ لیا یہ روکیسر پہنچن عوام سن تحریر ملا د مرد کیوں نے پہلو آخر بہت آکر بند نے قوم چول پہ میں پوچھنا بئی مانو اندر دسو سی دساج تا نہیں آتا مووی بنے کیوں آخ فیتنا نہیں مکنا مووی لال فکنا مکدہ مووی تو بغیر فکنا مکنا ہی نہیں تو میں مووی چڈ کے آرام کام تو میں پیا بھرنا ہر تاریر دی دعوت دے کے بھی لوگ سن لینگے تو تاریر تو پھر فتنا ہے میں فتنا مکان ہے مسلمان کیسٹر چلن گیا اللہ کے نبیا کی سنت کوئی نبی ہاتھ نہیں لکھتا اصل گل ہے بیان بیان معاملے سامنے ہوئے ان پتا لگے کون جھوٹا کون سچا ہے گل مکھی اور دیکھو اگے اولا ما اور خوتما اور مصنفین کی تقریروں اور تاہروں میں توازن میں اعتدال پیدا کرنے کی. کے لیے کوشش کرنا خطابات توازن اور احتال اعتدال کا مطلب کہ بالکل کسی کو کچھ نہیں آخنا جب وہ نہیں آخنا تو میں بولنا تو پوچھنا دستر میں بڑے جب سے لین اعتدال تو بالکل نہیں کیوں کہ ایسے بیانات سے احتراز کرنا جن سے دوسروں کی دل آزاری ہوتی ہو دسو رسول کریم سرکار کامدار کا با حاضر ناظر ہونا بیان کرو تو باہر سردنے ہے کہ نہیں استفاع چو یارا دی شان بیان کرو حضرت موبیا دی شان بیان کرو سردن دن سی ہے کہ نہیں اے ملانتا ہے کہ دکھ لینا تکلیر کرنی دکھ سیٹ کا بھائی جد سیٹ تہتے تبلیغ کرنی ہے انہوں نے اپنے فرقے کی گل سمجھا جی انہوں نے رسول اللہ آخنا صحابہ دی سنت بیٹھا ہونا تو بندی کیونکہ حکومت مشترکہ جمہوری تمنا آخنا یار نزدیک ہوں صرف جہاں کھڑا نا وہ سننی مطلب خڑوتا صرف انگاں کو نہیں نہ بیٹھے وہاں پی آخنا دل دکھائی بلاکر نہیں بولو لگنا ہے ہم اپنے الفاظ واپس لیتے ہیں اج غلطی ہو گئی اگو تو نہیں بولا گا اس بئیمان کچھ نہ کہ تھی مار پیٹ لین گیا بیٹھا <تصفح> <تصفح> کے جب سیٹی بیٹھے ہاں؟ اگے سنو جذباتی ناروں اور دل آزار خطبوں سے پرہیز کرنا پہلے خط خطاب آ سر ہوں نال نعرے نار بھی آ گئے تو یا رسول اللہ کے نعرے مارنے میں آبھی سڑ دیں کہ نہیں ہوئے رائے آریا اج تو کئی سال پہلو یا رسول اللہ کا نعرا دو سیاں منہ چکریا اجتماع کے دوران دو اگیتیں دے کے قتل کی او دے, دے جواب تے رد دے اندر ہو آ ایک آل پاکستان سونی کانفرنس کی کسی نا ہوا ریونڈ ہوئی سر فیس کا نام بدلیا گیا ریونڈی بجا مصطفی آباد تہروں کے بار اس گل دیا تو میں پوچھنا کہ رسول اللہ کا نارا نہیں مارنا بارہ ملا کی تھی بلکہ میں جس نعرے دکھ پہچے نعرا جدو نعر خلافت مارو دے آخو گے ہاتھ چار یار شیع فرنگے تو نہیں دل اداری ہونی ہے کہ نہیں اے سارے مشترکہ نکات دستخط کیتے دل ادار نعرہ نہیں مارنا لہذا برائے رو کے جلسے میں یا رسول اللہ یا علی نارا خلافت یہ نہ مارے جا کیونکہ دل سردا ہے دل دکھ ہے کسی کا ہن صرف نارا تکبیر اللہ ہونا چاہیے کیونکہ سارے سارا دل ٹر ہے ہوں تص دسو بھائی جڑے نعرہ رسالت نعرہ خلافت بھی روک کے دو بندیوں لال اتحاد کی بیٹھے ہو سنی نے یا برالر نے اچھی <سجد> بولو مرو جو پیشواس سے رابر نے اور انہوں نے سمجھتے اج تو بعد تصا نعرہ رسالت نہیں مارنا تو کرو نعر رسالت تو <سجد> <سجد> رسالت <سجد> <سجد> دل لگاری کر داخا جے کاری سا وی روح تڑفا دیکھ گل سنو میری مفتی نئی صاحب کے شریق ہوئے سن سارے ان کی روح نہیں تڑفے گی وہ آخر گے ظالمو اصا کحنت تو بعد اتحاد کر کے اے نارے بند کرائے تسا مرائی آؤ تو نہیں باز ہونا میں سمجھ گیا تسا نہیں باز ہونا کیونکہ تسان سننی دے او برالر نے ساڈا تو ایمان جنو نو چان پاؤ سک محفل میں بچی چندرے ملی اندھی سارے سڑے امرا گلی ساڈا مشکل کشا ہے علی جے در دے نہ لکھا لگتا ہے جان بج کے یا لاگا رشتہ تور پہ لاگا رشتہ تور پہ دو بندیاں ایجنٹ واقعی میں جرمدار میں لارا رسا لگ مارنا, مارنا اپنے سنی واسطے ضروری سمجھنا پشان نہیں پشان ہے سنی نہیں آئے خبردار کیونکہ شیعہ بھی نہ رسالت مار جو یا رسول اللہ شیعہ کے سنی نشانی ہے جہاں ریاض شاہا مار ریاض شاہ کگا جان نا اتفاق مسئلہ جان لو بڑے اتفاق مسئلے دیکھنا اور یا رحمت اللہ شیا بھی مار سنی ہندوستان میرے آلہ حدت بریلوی وی لکھی وہ نشانی فتا سفا نمبر چھ سو پندرہ رکھے یہ تو آخریاں نہیں نیا نیا کاجو اشتہار ملتان لاری اڈے ایک بچے گوبرمنٹ بھی جو جمہوری نظام کے تحت بنی ہوئی ہے اس مسجد کے اندر ایک انوکھا اشتہار ہوا وڈے کازمی دور تو کی? اس مسجد کا خطیب کاغمیاں امام بندیاں سبال لا مروا کو زبان کازمی میں ہوں اپنی کنتی اپنی اتونا امام چھوٹا سبٹ پوڑا ہردا پھر خپیبل سرکار ملتان دہ بیٹے میں خطیب سرکار امام کا بندی گورنمنٹ نال ہوا تو گورنمنٹ نے آتا کیوں کہ یہ ملک جمہوری ہے اور جمہوری ملک میں سب ملک کام کرتے ہیں ایک اندر جمہوری ملک اس حد تک مل کر کام کر دینے اخریر رن بھی مشترکہ آدی نے پر کام کریں یار ہس مل کر جو کام کرنا ہے اس حد تک کہ مل کر کام کرنے آدی ہوں تو کلب بنا نا اللہ وزیر صاحب مشیر صاحب خلزیر صاحب سب کی اہلیہ خانہ جو ہے مکٹے ہو رہے ہیں اور سارے جو ہے جمہوریت آج ثابت کر دیں گے ہمیں اس ہم ایک میرا خان اتوار وہ استعمال پئی پریس ہو رہی تو او سے جناب جناب میرا مطلب بالکل مشترکہ نہیں دیکھ لو ہم مل کر کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں <سؤال> جب جمہوریت بڑا بڑا ہے ہاں جی اور بڑے پکے مسلمان ہو جمہوریت منع آئے لوگ بہت پکے مسلمان ہوتے ہاں جی اتحاد میں گلا ایمان دار اصم تو تباہ ہو گئے آن. اختلاف کر کر کے ہر گل اختلاف ہر گل تیری بھری ہو رہے میری ہو رہے ہو رہے سکھ سکول کسم کچھ کھلاس بٹا بہ جائے چشتی وغیرہ مولبیاں دا جنا اختلاف کرا کرا کرا کرا تنگ درف مولوی تیری ہوئے اور اور اور وسیل زرف کھلے دل والے مولی تو کا مل کر کام ہو رہا ہے اتحاد اچھے امام ہوئے گا تے خطیب ہوئے گا خادمیاں دا تو سیٹ وکری سیٹ پر نہیں پہنچیں گے تو کام کیسے کریں گے تبلیغ کا کام کیسے ہوگا مسلح ایک فرمائی میں جواب کیا دے رہا بھائی پھر سیٹ پر, پر پہنچیں گے دفتر میں جائیں گے تو دین کا کام کریں گے وہاں پر مدد پھیلو دوسرے پھیل جائیں گے ہم رہ جائیں گے نہیں مسلح ایک اس سے مسلطر کام نکلو گے اور میں پوچھنا اور کن ل سخت مسجد اب اتحاد ہو سکتا ہے دین نہ تو باقی مسجدیں سے سمجھوتا کیوں نہیں ہو سکتا ہے لہذا ہر تھا یہ امتحاد ہونا کر ارقر ہر مسجد میں دیوبندی ایمان تو بریلی خطیب میں پوچھنا کہ میرے ایک سوال کا جواب تو دو ظالم وہ قوم کے ٹاک چورو اور لپےرے صاحبے بڑے نو اور لپے پیڑو میں پوچھنا اے دسو اگر دو بندی مسلمان ہیں تو ضرور کیوں نہیں پڑھا سنا اگر کافر ہو تو پنج وقتی کیوں پڑھا ہے ٹھیک ہے پترا پھر ایسا ہوگا اور اینکن واقعی اینکن کی ہو اپنے تیر میں بچا ایمان گڑا تو تیر میں بچا میں کسی کام نے کرنا نہیں چلیا میں کسی دوست نے میں صرف مستفا کی شریعت کو دلیل سمجھتا ہوں میں صرف حق نہ تابے دار ہوں میرے سوال لگا اور کامی داغل میمری بنانا دا, دا. جا! اگر دو بندی کافر ہے تو پھر سفید کیوں پڑھنا کیوں پر اگر وہ مسلم... مسلمان ہے اگر وہ مسلمان ہے تو پھر صحیح چمہ کی پڑھا اور اگر او کافر ہیں تو کافر پانچ نماز کی نماز <تصفح> معلوم ہوا بئیمانا رولا تنخواہ کادمی جی مسیحت گورمنٹ کی چلی جائے گی پوری بہ بندیاں کولو تو پنج ہزار سامبت کا کتوں لبنے دیو خطیب دیو حکومت دو ہزار اونوں چار ہزار دے تو اتر جہاں خطیب ہوے او ہزار او بھی دو بندی جاوے چلو ایمام جانے تو جاوے پانچ ہزار تک من کرنا نہ جائے ویٹ نا سبحان اللہ ٹھیک ہے سنگیو جاؤ مناگرا کی ہونا میری اج آئی تقریر دا جواب دے دین میں قسم خدا کر کے آنا یہ ہر صورت چ لکھ کے دے اصا منا گے میں انہوں نے آنا صرف لکھ لکھ کے قلم نال کاغذ سے آنا ریل روتے سبان گیا میں او ریل بھر کے اساب دو میری ساری تقریر پیچھے چھڑ دو صرف اب موضوع کا جواب چین میں کر کے انہوں غلام بن آ سرد آوان الحمد للہ ذو الرسول والسلام على سيد الرسول وخاتم الانبياء محمد المصطفى وعلى اله والصدق والصلاة والوفاة أما بعده لا بالله من الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم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 آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسولهم بج الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي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 والعاد والسلام عليك يا سيدي خاتم النبي الجين وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين يا عليكم الحمد وضروض تمباد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 ہر ظلم و جرم ہر کفر و خطا تو اپنی رحمت دی پناہتا فرمان جواب الجواب در سلسلہ یاری تنظیم المدارس اور انگریزی پڑھنے دیا غراز تنظیمی دے جواب دے اندر جو پیش کی گئی گزشتہ جماعت ال مبارک ایک قرض کا خلامہ کیا سرکاری ادارے تبلیغ آخا اس نہیں تو میں اہ دسيا وضاحت ايتيں مقصد تبلیغ ديک گل اع بنائی ہے کہ تنظیم اور انگلش دي باہر ملکا تبلیغ كر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 غیر ممالک ہیں غیر مسلم ممالک ابھی تبلیغ بریلویاں تبلیغ دا سلسلہ منقطع ہو جانا گرد لکھی سکول والے منہ ایک عام ای جواب انگلش پڑھ دا کرد یہ جواب ان کی زبان تراند جی انگلش نہ پڑا گے پھر باہر تبلیغ کون کرے گا؟ اگر چے میں تفصیل ایسے سوال, سوال دا جواب مکمل موجود شکل دے چکیا انگلش نہ پڑھیں گے تو مسلمان کیسے کریں گے او اس موضوع اس جواب اول وہ سارے جواب کیس ہٹو پورا موزوں کے در آ جائے گا میں مثال دے کے تے اینا مولیاں ن سمجھاونا ہے سمجھاونا کی ہے سمجھاونا ہے وہ سمجھنے والی بلائی نہیں مثال ایک دیر کسے دارے ڈاکو بڑ ج ڈاکو हैराल उन्हों कीमती समान भी चुकिया किस्तां भी चुप लिया घर द घर कब्जे कर लिया माल डंगर दस तरस हासिल करके उन्हों भी कब्जे कर लिया घर वाल बंदे भी उन्होंने अपने नाल जोड़ लड़ जे घर वाले सन मर्द चंद बाकी ہوں دے پی نے ڈاکا وج گیا ہے ماوا بہنا چکی گئی رشتہ لٹی گئی گھر کا گھر ملک تھان ہر شاید قبضے تپو ڈاکو کر لی دی ابھی اپنے گھر دی نہیں وہ جا تو اس ساتھ تک مطلب بچارے پابند ہو گئے کہ لٹرین چغیر ڈاکو دا، اپنے گھر کے لٹرین بغیر ڈاکو دے دا پچھن تو داخل نہ ہو سکا انہ کسی آخیا اترو اٹھو کوئی مرو ہلا مارو چل کوشش کرو انڈو بلائی نو کرو یہ گیت بیٹھے جی لگے تو ساری مہم نہیں جاننا اصا جہی مہم چلائی بیٹھے نا تو ساڑھی مہم نہیں جاننا انہیں آخلا کہ تھی مہم کہ بولی سیکھنے پہ بولی سکھ لیے پھر ویکھی اث اندے کیسا نو تبلیغ کر کے نا وٹ نہ کٹ دئیے تو خیرات. صرف سانو بولی سکھ لین دینا یہ مراد مولیاں دا حال وہ ہے بے وقوفا کا یہ اپنے گھر دے کے لٹرین اچھی اگریزاں دی مرضی تو بغیر نہیں بڑھ سکتے इमानदार दसो एवे बी जिन्ह का अपना इदारा भी अंग्रेज की मर्जी तो बगैर नहीं चल सदगा रैटरीन अपने बगैर मर्जी तो कौर नहीं बढ़ सदे अंग्रेज की मर्जी तो बगैर अपने लैटरीन नहीं बड़े ओस तरह मुहिम चलाई बैठे ने बोली सिखा गे फिर वेख लो तो करते वट ना कट देंगे ये बोली सीखद सिखद वट क्या कदद्या क्या क्या اتوں تک نوبت آ گئی ہے اپنے لٹرینوری پیشاب نہیں کر سکتے بغیر اگریز کی مرضی تو جی ادا میتی بیٹھا ہوڈر آ جائے ادا اتارا جائے ادا اٹھارا جانا مہربانی آ رہے ہیں جی حکم جڑے ادا پیشاب اپنا اگریز کے حکم نال ڈک لین لگی لہ لکھنے تبلیغ کرنی انہوں نے یہ زبان انہوں نے سکھتے پہ تبلیغ میری گل سمجھ آئی کہ نہیں تو آئی ساروں سمجھاؤنا میں انہوں نے سمجھاؤنا پہلو گل کی مثال میری اور سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے <laughs> پورا نقشہ یہ نہیں تی تی ہزار دی ماں بہن قوم تیار کر کے اگلے دے نسان نسا کے نسا نسا کے پٹیا وا کے مولیا مفتی پچھو ہے کہ قومی زندگی کے ہر شعبے میں عورتوں کی شرکت کی حوصلہ افزائی کی جائے تنظیم البدارس مطالعے پاکستان اتالی صفا کیا مطلب کہ جدو دھی کچھی پا کے میدان چ نگلے مفتی صاحب آناب دوڑ میرا تھن ویکو ریساستے تو اسلے مولی پیچھو تھا ہے بختالی گھبرانا اللہ امداد تر ناسا یارویں دیکھ نہیں تو تشہ رہی تس تو سی کہ تیرے ہر قدم مولا دی مدد نہ آئی دوڑ مارنا نسنا یہ بھی تو ایک ہے نا मर्द दौड़ मार देन के नहीं मारते मुकाबले कर दे करते घोर दौड़ नबीपाल घोड़ दौड़ नबीपाल सरकार ने उस लाह में शामिल की जड़ा लाह वबा है मर्द दौड़ लाने हर एक शुभ है मौलियां अग्रेज के पिछे लग के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 ہوں ج بئیمان اپنے گھر اپنی کھین ٹیکسیاں بنا کے اس حد تک نہ پہنچا چڈے ایماندار دسوتری باہر کی تبلیغ کریں تو ہے تبلیغ جدو یہ اگریزاں نو کے مسلمان ہو سکتے ہی نہیں اس ای حد تک دے اگے مر چکے دیوانے نے جدو بغیر کافر ہوئے کڑے نے خود جدو دنے دنے نا ہی ہائے کاش تو کدھر خدا ہو سب تہلو اقرار نہ تے سانو تو سانتی نہ بلا بلائی رکھے پچھلیا بابیاں جناب کہ خدا غیب بل گائے خدا یہ جی صرف دعوے کی لڑ تو تیری تھی یہ ایسا سب تو پہلے گواہ نہ ہوئیے ہاں جی نہ مسلم شامل نہ ہوئیے موڑا کی تننے سب تو پہلے ہوا گے جو خدا کے بندے ہو جا اپنے آپ یہودی کافت لگے مارا اپنے گھر اباہیے جنہوں نے نہ مراد آئے اپنے گھر دے اندر. یعنی ہوں سارا کفر یہ اپنے گھر سے تبلیغ ہونی ہے عجیب گل ہے ایک ہوسال ہے وہ بھی دے چڑا وہ سارا دی مشترک ہے سڈ منے ایک پہلوان سی ان کنجر دا کپتان کجرا دا کپتان اس کجران کپتانوں کیوں آدھے سن بھی وہ بندہ ستا باہر گیا ہوا سی کشتی کرنا جد واپس آیا نا تو بدکاری لگے پائے بہ کے نہ منجی باہو کنجن لگ پایا وہ جڑا ہے سی نا کجر زانی جنا کر رہا سی बाह क्योंकि कुछ नहीं आंदा तू सारे गोल है मैं भी फड़नी साड़नी है तू सारे गोल है, है, गो है। इधे जवाब बंदा की दे अकल फटद دماغ فٹ دے ملک وہ ہیں جب سکا پیو بیٹی اپنی ندا ویخے اور روکے تو دو سال قید ہو جب تبلیغ کی اجازت ہونی جتھے پیو ادر ہے اتے مول آ کے ٹھہر جائے اسلام میں حرام ہے پورے ملک پورے یورپ کا قانون ہے سکا پیو اگر بیٹی نظ کروکد کی کیوںکہ کرنی یہ بنیاد رے ری رکاوٹ بنیادی حقوق کے خلاف ہے بنیادی حقوق کے خلاف چلو اندر کرو سب کا او اور پیٹ دا رہے ہو جاتا انفتر گزشتہ جمع دفتر اپنے گھرے کے چڈ بیٹھے گل نہیں کر سکتے ہر مکتا بے دے جائے گزشتہ جمع ہر مکتانے ہر مکتا بے فکر کی ٹھیک اتحاد بینل مسلم کسے خلاف نہ بولو سکا واریت ہو جائے گی حکومت بولو سکا واری رہے ہیں خبردار دسو جنہیں اید مذہب کے خلاف نہیں بولن دینا تو واریت واری سورا نو کی آخر تبلیغ کرو اگلے ٹرم نہیں گے نظام ہی پہلو ان کا بنایا ہے او پہلو اتفاق رکھنا آن اتنی اجازت ہوں اور سنو نو امریکی رہائشی بندے دسیا ہے میرہ چرنوں میں خطاب تھے گیاں ہوتھے ایک سو کی چک میں اس تو پچھا ہی داسی یار میں سنے آئے کسی اخبار چاہے کہ جس بندے دے نام دے نار محمد یا احمد لکھیوے نا تو برطانی آلے تے یورا پالے اس کا ویزہ نہیں لگن دیندے جب تک نام نکتے نام محمد لطیف محمد کٹا کے لطیف خالی لکھن دیتا ہے انہوں کہ محمد احمد یہ ہمارے دشمن کا نام ہے ہم گوارا نہیں کر سکتے ایجنسی سن والے آخیا قسمیہ پیا ممبر سے بیٹھا میں بندہ ملا سکنا امریکی اس آخیا مل سا یہ گل کسی حد تک تی ہن جب نبی پاک دا نام ان کاغذا چی گوارا نہیں سور تو آخان کلمہ پڑھا اس مسلمان کر سوچ کی گل یار کشت گہرا ہی جاؤ دی مکاری کا اندازہ لگاؤ اتے نوی پاک شریف سڑکوں تک لکھا ہوتا کتابیں پڑھیں پہ سڑک چ لائے اللہ محمد رسول اللہ جائے گا اتوں لنگ کے جانا انہیں تبلیغ کا انہوں لانتی سڑک نو کافر کر چیا کہ اتنے جیڑی تعلیم ہے اس دے اندر نو لنگور دا پتر پڑھایا پہ جائد ہے سوا لاک نبی لنگور دی نسل نے پتہ نہیں ہے سور د سور اتنے تبلیغ آدی کرن جان جاب کہ جاب دیا یار سمجھاؤ میں جب دیا یہ وڈن ٹوکن والے نے یا جب دن والے تو میںکھائی کتاباں سکول دیا کہ نبیا نو لگور کا گے پڑھنے پے وہ میرا رب آف ہوگے چڑا ہونا یہ کفر روئے زمین تک کدی نہیں آیا کا نتیجہ یہ خلو سلبیا بابے آدم تو لے کے سید البیا تک سب ننگور کی نسل پڑھائی آؤں ڈر وار ہے گل دن دریات ہل آگل نہیں پڑھا گے تو تبلیغ کی جس انگلش نال نبیاں لنگور آنا یہ انگلش تسلمان کہفر کافر بن گیا یار دسو یار بولو خدا را بولو وہ یہاں سورا کا دسو کی علاج کریو یہاں سورا پھر سور آتے ہیں تون گالاں کڑھتا ہے کن چلتا ہے کون چلتا کر سکتا بندہ. जिथे खुदा के बच्चे खुदा वहा बहूला शरीक के बच्चे मैं तल्या तो पुछना तले तबलीक उ करोगे अंग्रेजा आखोगे आओ खुदा के बेटे आओ हम तुम तबलीक करतेवी इंग्लिश खुदा के बच्चे पढ़ा रहे ने हम जे खुदा के बच्चे पढ़ाते नबिया नंगूर का पुत्र यह की तबलीक आखन गो انگریز سالے دو رے تم خدا کے بیٹے ہو آؤ بچے ہو آؤ ہم تمہیں اپنے نبی کا کلمہ پڑھواتے ہیں جہے نبی نو لنگور دی نسل سمجھنے کر پترا نو آنا کم از آن کم ہو نہیں اگر تیرے لگی خدا کے بچے انگریزا نو یا کسے نو یہ چھ ہے لنگوربیاں لنگور جی اثر آخر یہ کوفرے اتنے کتے دے بچے وہ پہلو اتنے مسلمان کر لو ایتھے سوفی نظیر صاحب بیٹھے سوفی نظیر اٹھو تسا چلڈرن کمپلیکس کی دیکھا اگے آ کے سنیا جی جناب جناباغ بنیادی اتلی منزل بنا نے پہلا بوتے او بالکل لنگور پھر جیڑا دسرا جا ہے پہلے لنگور درخت بیٹھا اس بعد تیسرے نمبر ہلکی شکل بدلی اینج بے چوتے پنج نمبر تے ہو انسان بنتا چیو نمبر تے پورا انسان بن گیا تے تھلے یعنی خالی کتاب نہیں نال حکومت دی طرفوں وہ پوری قوم وا تعلیم دے نال. نال عملی نمونہ پھر وقا کے یعنی چلڈرن کمپلیکس پورے بنا ہوئے باغ جنا ہوں بوکس سکی ہے اس بوکس سکی من آخر ہے بابا آدم لنگورے۔ اگوں سارے نبی لنگوری لانت ساری اگو مت یہ جو ساری تعلیم چ لانت یہ جو پروفیسر چلت یہ جو تنظیمی ملونڈیاں سے لانت باہر جان آ مبلغین مبلگیل سے لانت یہ وے کافر آزم نے پا پوچھنا کچے ماں بچائی جائے جن لائیں گے لگور پڑھائی سکھائی جانے اخبار کلاس مرو مرو ڈبو مرو خدا خدا کون اس قوم دا بیڑا فرق کرے خدا شالا میں چاہ اس قوم دسائی سارے مرو تھی مرو تم ہی مرا سارے مر سارے مر جائیے خدا کل نہ بھیج دا اب بھیجے جو ہبھی خدا کے سارے نبی پتر میں جی چوٹ آخا ماں چو دکھا کیوں آخ کی آخا شوقت نو آ کے کال میرا آس تصا سارے لبور دے پتر سور د بچہ کر کے تبلیغ نہیں کرے اتے بھابی پھیل جان گے میں کلے کے پتروں پوچھنا کسی کتری رکھ دے پتروں سے وہابی پھیل جانا چاہا ہے وہابی تو یہ نہیں آخے گا اگر وہ خالی وہابی ہے سکولی نہیں انہیں صرف ای آخنا میں نبی ورگا ہوں وہ کتے ان آخنا نبی لگور در جدو سکول پڑھے جے تو سکول نبول کیا جے پھر بھابی بھی بریلوی بھی شیا بھی مجبائی بھی سارے سارے اویو سبق پڑھا رہے جی او پڑھ رہا جی یہ سیکھ رہا ہے جی شیعہ آتا ہے میں الی کا محبا تو علی نا لنگور کا پتر گے تو حسین نڑا رہے لنگور وہ واپر انہاں چھاپے ہوئے دستختی مہم ساریاں دینا روزانہ سڈیا دھیاں نال دن ہوڈیا ماوا نال دن ہو کتی رن کے پترو ایڈی بے ہو نہیں جی اللہ سے نبیا لگور کا پتھر پڑھا ماوا کر کے دی کی کی کی کی لیکن چیزوں تعلیم چھاپ بھی رہیے پڑھا بھی رہیے سارا کچھ کر رہیے انہوں سور کے بچوں تبلیغ بھی پیے ہالے انگریزوں مسلمان کریں گے یہ کریں گے ایماندار دسو ج سورپے اخبار آپ میں پوچھنا اگر ان اخبار میں آخان کتے کے پترو تصا کتی نسل دے جی تو میں فوٹو بنا دیا کتا دے پیو یہ اخباریں گے سچی بولیا جی میرا جی کردہ میں نکل جا آشا کرتا ہوں میں تقریرا کر بیٹھا جے کوئی میرا رب ہے تو رب جے تیری بارگاہ چ کوئی محمد پاک تے حضرت آدم تو لے کے سارے نبیاں دی جے کوئی عزت آئی تے برباد تباہ کر سور لنگور دی شکل بنا کے انگریز تے انگریزی نسل تنظیمی بار گاہ چ کوئی محمد پاک کی عزت ہے نا مولا جے تاری بار بارگاہ چ کوئی اس کی شان جان نی بنا تو تیری بار گاہ فی میں اس تقریر میں خان میں وہ خسرا اور مسٹر لیچو جن مسٹر جناح آخر اور زمانے دی کشتی فاطمہ جنہ میں ان دے خلاف چ تقریر کیتی کیتی کی, کی ان دے مطابق بیان دے ہے حق بھی چکی تھی اتے پرچے بڑھن لگ پ توری بار گائے سرجا دے نہ تقریرا میں پرسو تقریر کی خان میں مسٹر جنا آخر اور زمانے بھی گشتی فاطمہ جناح میں ان کے خلاف چ تقریر کی ان کے مطابق بیان دے حق دی اتے پرچے بڑن لگ پل سیکراو والے آج اج انہ پیشی سی مسٹر جناب خلاف بول گیا دی ماں تے چڑھے گھوڑا انہاں دے پھیو سے چڑھے ماں چڑھے انہاں دے کھوٹا حکومت والے سے انہاں دی بہن سے چڑھ کھوتے میں پوچھنا کھوتی رن دوں پو کسے ڈنگا ماں نو چڑھاوا کھوتے میں پوچھنا خسرے دلو ہر کی گل ہو گئے پرچے بڑا سوا لکھ نبی لمبو کا کوترے تلا پڑھا رہے سکھا ادھر تلا سی خلویر کا پتر منڈی اہمداباد کا کو ملا اس ڈی آئی جی نرخواست دیتی چیشتی گستاخ ہے میں پترا کا گستاخ ہاں میری بوٹی بوٹی ہو جائے میں ماں ٹن کے رکھنی میں نرمی نوتا گا مر کر لبی اوئی لو تک رب رسول نہیں کر چی انہوں نے کتے کے پوتوں میں گہی کر مرا گا کسم سات کی یہ کم پرچے بنا لوال لے ہوں اپنے سینے جاتی مارو میری گل سن کے میری گاڑا سن کے کنو سواد آیا جن سواد آئے اور مسلمان جنہوں سواد نہیں آیا اور امدو نفرت آئی کافرت منافع کسوئی ہے جی بس میں اج تو بعد جواب نہیں دیا میں سارا جو انجیا ختم میں رب کو لینا جی تری بار گاہ کوئی عدل ہے مولا سر لکھ نبی کوئی عزت ہے مولا تو اس عدل نڈے سامنے زیر ج فرما تو اپنے نبیاں عزت کا تحف اصا نہیں کر سکتے ہوں تک چمکھا بس سان جتنا مہربانی فرماوے جلدی تو جلدی انہوں عزاب علیم چستا وخاج بس میری تقریر ختم میرا اج اگ بولنے جی نہیں کرے رہے آخو میں فردا پیا خرغیرت بھی پترا دن پیچھے لگ لگ کے ان تاک اب کر, کر کے میار اتنا سخت توہین بار بار دہرانا پیند میرا خود کلے جا پٹد بس آخر فرما ہے بار بازی کے بغیر فقیر کے ماردات پسندہ ہے الحمد <سؤال> للہ عالا سعید و والا ننی با صاحب اللہ اللہ من الشیطان اللہ بسم اللہ دہی مہاراج امن بلیم علی مولان رسیم ابھی مکان لا کر وائم اکوتم حم ان کو مشرق اللہ علی المائے کرام اور میں شاید پہ آگے السلام علیکم مجف ساکی صاحب نے وقت کی پابندی کی پابندی عائد کر دی ہے میں نے اگلے دن جامنے دینیا کے اجلاس میں کہا تھا کہ جلاہ کی دوری اگر الجھ جائے تو اس کو سلجھانے کے لیے وقت درکار ہے چودہ دوڑ عوام نہیں بلکہ پوری دنیا انگریز کے جال میں الجھی ہوئی ہے تو اس کام کو سلجھانے کے لیے مختصر وقت نہیں چاہیے اور عوام و شاید کو بھی اپنے دلوں میں مت نکالنا ہوگا عوام کو بھی بلکہ یہ تہیا کرنا ہوگا کہ ہمارا سارا مت کسی بھی سر کو جائے مجاہد ملک مولانا محمد عبد ال ستار صاحب نیازی بد کا دلوں ایک کردار ہے جناز اور درم محمد عبد ال قادری صاحب انتہائی دن شخص ہے مولانا محمد محمود احمد ساتھی صاحب انتہائی کریم شخص ہے ان کے تمام جذبات اور خدمات کو اور مساحے جلیلہ کو جو انہوں نے پیش کی ہیں ان کو سراہتے ہوئے میں اپنے بیان کو شروع کرتا ہوں اور اب کی بالخصوص توجہ طب کروں گا کہ دشمن کی شکست سب سے بڑی یہ ہے کہ دشمن کے تمام منصوبوں کو ہاتھ میں ملا دیا جائے اور اپنی فتح یہ ہے کہ دشمن کے منصوبوں کو ہاتھ میں ملاتے ہوئے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اورولیا ہے کہاں اکرام کے مطلب کی فتا ہے اسی میں فتا کہاں ٹکراونا پولی پولی پیریس رام نہیں پہ ٹکراونا تین پہ گی غرط ایمان دی تین پو گی کرنی ضرور قربانی تینو نہیں سونے تینو سینے پولی اسلام پیری اس لام نہیں آنا تینو پہنا ہے ਹੈ تھڑی ہوئی ਹੋਈ منہ فکا دی چالے ہر بندے اگے اپنے پیٹ کا شوالے آ لام ات گل گر جی ناشہباد پولی پولی تیری اسلام نہیں دے نل تینو پینا ہے ٹکراو نام اسکول تے یہودی والا پیا سان